أولى توليين من الظهر وقدر قراءة ألفة لامين تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين قدر قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في ركتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر عن النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في رواياته ألفة لامين تنزيل وقال قدر سلاسين قدرة سلاسين آية ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے رہنے کو زور اور میں ہم اس کا ایک اندازہ ہم نے کیا نہو کا مطلب کیا ہوا یعنی ایسا ایک آئیڈیا کرنا یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ آپ جتنی دیر کھڑے ہوئے ہیں اتنی دیر کے اندر آپ نے جس طرح آپ خراق فرمایا کرتے ہیں تو آپ نے کتنی آیتیں پڑھی ہوں گی یہ ہے حضر کا مطلب ہم نے اندازہ کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا زہر اور اثر میں تو ہمارا اندازہ آپ کے ٹھہرنے کا پہلی دو رکعتوں میں ظہر کے کیا تھا کہ علی فلا امین تنزیل سورہ سجدہ جو ہے وہ اتنی دیر آپ کھڑے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی آپ کی خیرات ہوئی ہوگی ظہر کے اندر دو رکعتوں میں اور دوسری دو, دو رکتیں جو تھیں زہر کی ہم نے ان کا اندازہ کیا اس سے آدھی مس ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اگر حام علی فلان سورہ سجدہ پڑھی جائے اور اس سے آدھی ہو تو اچھی خاصی لمبی ہو گئی دوسری دو رکتیں بھی جبکہ پہلے گزر چکا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ آپ پڑھتے تھے تو اس سے یا تو یہ کہ آپ نے بعض اوقات دوسری رکعتوں کے اندر بھی دو رکعتوں کے اندر کچھ قراق فرمائی اور یا پھر یہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھا ہے و اللہ لیکن یہ نہیں ثابت کہ آپ نے کی ومیل ومیل اثر کی پہلی دو رکعتوں میں ٹھہرنے کو قیام کو ایسا جیسے ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ٹھہرنا معلوم ہوا کہ اثر کی نماز میں قراءت ظہر کی نماز کے قراءت کے مقابلے میں آدھی ہوگی اور اصر کی تیسری اور چوتھی رکت میں وہ اس سے بھی آدھا ہو گیا یہ ہے ابو سعید خدری کا لیکن ابو بکر جو اس میں راوی ہیں انہوں نے ان کی روایت میں علی فلامیم تنزیل کا یہ سورہ سجدہ کا ذکر نہیں بلکہ انہوں نے تیس آیتوں کا ذکر کیا کہ تیس آیتوں کے بقدر آپ جو ہے ظہر کی پہلی دو رکتوں میں کھڑے ہوئے تھے جتنی دیر میں تیس آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور آگے جو حدیث آ رہی ہے نہیں کہ اس میں اور زیادہ واضح ہے حدثنا صحیحان قال حدثنا ابو اوان منصور ان اللید اب مسلم ابی بشرانی صدیقی نبی سعید القری ان نبی صلاح قان اخرو فی سراتی کل رقاطن قدرہ سراطین وفیل آسنی یعنی فرق رقات قدر قرآن خم سے آشر في وفیل اخراعین قدر نصف عالق ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی پہلی دو رکعت کے اندر ہر رکعت میں تیس آیتوں کے بقدر جو ہے خراج فرمائی یعنی مطلب اتنی دیر کھڑے رہے اور دوسری وہ جو دو رکعتیں بعد والی تھیں یعنی تیسری اور چوتھی اس میں پندرہ آیتوں کے بقدر آپ نے پڑھا یا ان کا کہنا ہے یا اس سے آدھی یعنی مطلب تیس سے آدھی کا مطلب وہی پندرہ الفاظ کا فرق ہے اور اصر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں کے اندر ہر رکت میں پندرہ آیتوں کے بقدر ٹھہرے اور تیسری اور چوتھی میں اس سے بھی آدھے یعنی پندرہ کا مطلب سات آیتیں کہیے سات آٹھ آئے تو وہی وصور فاتح پڑ لیب حضرت یحیب. یا خیب نو یا یہاں سے تو ایک اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسے ہوتی تھی کتنی لمبی اور بھی سنیے کہ اس میں مزید اس کے مطلب کیا ہوگا حدثنا يحيى بن يحيى قال عن عبد بن عمير عن جابر بن حد اخبر فارسل فقط فضو ما عابوه به من امر صلاح فقال انی لو سلی بین صلا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنها انیلا ارکم فی النی و احزو فی الخر فقال جاوید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کوفے والوں نے بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی بن نبی وقاص کوفے پہ گورنر ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو جب گورنر ہیں تو نماز وہی وہ پڑھاتے تھے. اس لیے اب ہوا کیا کہ کوفے والوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس آ کے سعد رضی اللہ عنہ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ گڑبڑ کرتے ہیں یہ آ شکایت کی صاحب ابن ابی وقاص کی مطلب یہ ہے کہ لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے گڑبڑ کرتے ہیں یہ ایسے ایسی شکایتیں آ کر حضرت عمر سے کی تو حضرت عمر نے پیغام بھیج کر ان کو طلب فرما لیا دارالخلاف میں آ جاؤ یہاں جب نماز نہیں ٹھیک پڑھاتے تو پھر کیا ہوگا تمہاری گورنری ان کو بلا لیا اور عمر نے ان کو بلا بھیجا وہ آئے تو حضرت عمر نے جو شکایت ان کے خلاف تھی نماز کے معاملے میں اس کا ذکر حضرت عمر نے کیا صادب نبی وقاص سے تو سعد نے جواب میں کہا کہ میں تو ان کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نماز پڑھاتا ہوں یعنی جس طرح میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا ویسی میں نماز پڑھاتا ہوں میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا اور میں پہلی دو رکعتوں میں میں ذرا لمبا کرتا ہوں اور دوسری دو رکتیں جو ہیں میں اس میں مختصر کرتا ہوں یہ میرا طریقہ تو اس پر حضمن رضی اللہ عنہ نے کہا ابو اسحاق تمہارے تعلق سے یہی مجھے بھی خیال تھا یعنی کیا مطلب تم جیسا صحابی جو ہے ظاہر ہے کہ سنت کا اتنا اہتمام کرے گا میرا بھی خیال یہ تھا معلوم ہے شکایت ہی غلط ہے وہ کر شکایت کر دی مسئلہ معلوم نہیں تھا کوئی ایسی ضد ہوگی اگر شکایت کر دی تو پہلی دو رکعتوں کا لمبا ہونا اسی کی شکایت انہوں نے کر دی ایک حساب نماز لمبی پڑھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پہلی دو رکت لمبی کرتا ہوں دوسری دو رکعت مختصر کرتا ہوں یہ رسول اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت تھی نے اس کی تعریف کی حدثنا ابو قرع حدثنا ابن بسرا ظاہر جیسا اونچے درجے کا صحابی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعتماد ان کے اوپر یہ جا کر ان کی شکایت کر رہے اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا اس حدیث میں ہے کہ سعد اب نبی وقاص نے یہ بھی کہا, کہ کہا اوکھو یہ گاؤں کے لوگ مجھے نماز بھی سکھلائیں گے بات ٹھیک بات ہے بھائی وہ سطو ہی چاہیے کہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ بھائی بڑے آدمیوں کی شکایت چھوٹے جو ہیں کرنے بیٹھ جائیں تو اس کا ان کا دل نہیں دکھے گا تو یہ جو صحابی اور صحابی بھی بہت معروف اور مشہور اور اونچے درجے کے اور جو یہ لوگ صحابی نہیں ہیں وہ جا کے شکایت کر رہے ہیں تو کیا مجھے گاؤں کے لوگ مجھے نماز بھی سکھائیں گے حدثنا داود بن ابن قال حدثنا دسن الورید یعنی ابن مسلم عن سعید وُو ابن عبد العزید عن اب ابن قیث ان قضا ان ابی سعید القدری قالق کانت صلاۃ ظہری تو کام فیض ابو ثم فیقبی حاجت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في فرق الاولى بما قبول ہوا ابو سعید خدری رضی اللہ اس روایت ہے کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوتی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زور کی نماز کھڑی ہوتی جانے والا بقی تک جاتا آج کل تو بقی جو ہے وہ مسجد نبوی کی دیوار سے ملی ہوئی ہے وہ مسجد کتنی پھیل گئی اس زمانے میں تھوڑی تھا اس زمانے میں تو اگر آپ وہ جو یوں دیکھیے کہ حجرہ مبارکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اگر آپ کھڑے ہوں تو پھر دیکھیے بقی کتنی دور ہو جاتی اچھی خاصی دور لگتی تو کہا کہ نماز زہر کی شروع ہو جاتی اور جانے والا بقی تک جاتا وہاں جو بھی اس کے کام ہوتا ضرورت ہوتی وہ پوری کر کے پھر آ کے وزو کرتا اور پھر آ کر اگر پہنچتا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت میں ہوتے زہر کی تو معلوم ہوا کہ اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ بقی تک جائے آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی نمازیں پڑھتے پکا پکا کہ یہاں سے واش تک جا کے بھی واپس نہیں آ سکتے کہ وہ تین رقطیں ہو جاتی تو اس سے آپ کی نمازوں کا لمبا ہونا معلوم ہوا کہ جو اپ پہلی دقت کو لمبا کیا کرتے تھے زور میں وہ عدسنی محمد ابن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاويه ابن صالح عن النبي قال حدثني قضاعت قال اتيت ابا سعيد الخدري وهو مكسور علي فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا, لا اسل فاما سالك هؤلاء عنه قلت اسالك عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالقفی من خیرین فآدح علی فقال قان الصلاۃ ضورت قام و فین فلق و احدناقی فیقدی حاجت سمعیاتی اہلح فیطب سمعجا سمع المسد و رسول اللہ صلی السلام فرق اللہ قزاں جو ہے ایک شخص ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدی عضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان پہ لوگوں کا جمگٹا ہو رہا تھا جم گٹا کیوں ہو رہا تھا کوئی مارنے مرنے کو نہیں سوال مسئلے پوچھنے کو اس طرح کے لیے وہ خیر کا زمانہ تھا ہر ایک لپٹ رہا ان کو کہ صاحب یہ بتلا دیجیے یہ بتلا دیجیے کیونکہ یہ صحابہ ہی اصل میں اس زمانے میں لوگوں کے مرکز تھے کہیں ایک صحابی ہوا اور لوگ لپٹ گئے کہ صاحب ان سے مسائل معلوم ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھنے والے اور علم حاصل کرنے والے یہی حضرات تھے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد اور خلافت راشدہ کے زمانے میں صحابہ کی پوزیشن یہی تھی کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ لوگ تمہاری طرف دور دور سے کھچ کے چلے آئیں گے علم حاصل کرنے کے واسطے تم اس میں آپ کی تعلیم کا یہ تھا تم تم تمہیں اپنی زندگیوں میں احتیاط بھی برتنی چاہیے یہ نہیں کہ تم لاپرواہ ہو جاؤ اور یہ کہ تمہاری طرف سے علم صحیح صحیح پہنچنا چاہیے ان لوگوں کو یہ اس تعلیم کا حاصل تھا جو بھی اس کے الفاظ ہیں تو بہرحال یہ لوگوں کا جمگٹا تھا جب لوگ وہاں سے ہٹ گئے میں نے کہا ابو سعید خدری سے میں آپ سے وہ باتیں نہیں پوچھتا جنہوں نے یہ سارے پوچھ رہے تھے میں تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو ابو سعید نے خدری نے کہا کوئی تمہارا اس میں کوئی بھلا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں میں کیوں پوچھتا ہوں یا اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہوگا یہ بات کوئی تو ابو سعید خدری نے یہ کہا کیا ہے اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے انہوں نے کئی مرتبہ دوہرایا اس کو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب زہر کی کھڑی ہوتی تھی تو ہم میں سے کوئی آدمی بقی تک جاتا اپنی ضرورت پوری کرتا پھر اپنے گھر آتا وضو کرتا پھر لوٹتا مسجد میں آتا اور رسول اللہ صلاحسن پہلی رقط میں ہوا کرتے تھے یہ ابو سعید خدری نے آپ کی نماز کے بارے میں بتایا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ جلدی جلدی پڑھنے لگے اب تمہارا کیا فائدہ ہوگا یہ مسئلے پوچھنے سے وحدسنی ہارون ابن عبداللہ کالا حدسن حجاج ابن محمد انبی دوسری سند وارد محمد بن رافع و تقاربہ في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال افرا ابن جرير قال سمعت محمد محمد ابني عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمہ ابن سفيان و الله ابن عمرو بن العاص و عبد الله بن المسيب العبدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمکہ فاستفتح سوره المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهم السلام او ذكر عیسی محمد ابن عباد و ابلق علیہ اخذت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق آب عبدال بن الصاف حاضر عبداللہ ابن حاضر ذلك عبداللہ ابن صاحب کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز پڑھائی یہ فتح مکہ کی بات کا قصہ ہے تو آپ نے صورت المنین شروع کی یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے جہاں حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے مانو کئی رکو پڑھ لیے تو شاید محمد ابن عباس جو ہیں جو رادی ہیں ان کو شک ہو رہا ہے کہ موسا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا وہاں تک یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جہاں آیا سورہ المین میں وہاں تک ان کو شک ہے تو اس کے بعد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا کھانسی ہو گئی تو اس لیے آپ نے روکو کر لیا معلوم ہوا کہ کھانسی نہ ہوتی تو شاید آپ اور پڑھ لیتے یہ اس سے بات سمجھ میں آئی عبداللہ اللہ ابن صاحب جو ہیں وہ اس میں حاضر تھے اس نماز کے اندر تو نماز کا بہت لمبا ہونا فدر میں یہ بات معلوم ہوئی صاحب دوسرے حدیث میں آ رہا ہے واد قرئی وفظ الحال اخبار کالحدسن الولید ابن سری انبن حریص الن عسمی نبی صلی اللہ علیہ یقر فجری ول امربن حریس کہتے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کیا یہ مطلب نہیں خالی ولیہ بلکہ جس صورت کے اندر یہ آیا ہے وہ کون سی صورت ہے صورت الشمس ادھر شمس قبیرت کے اندر ہی یا تو معلوم ہوا فجر کی نماز میں آپ نے ادھر شمس قبیرت بھی پڑھی تو پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ سورت المنین کے بھی آپ نے کئی رخو پڑھ دی اس کے اندر معلوم ہوا کہ آپ نے سورہ اذا شمس قبیرت پڑھ دی تو یہ مطلب ہوا کبھی زیادہ لمبی ہوتی تھی اور کبھی اتنی لمبی نہیں لیکن ہے تیوال مفصل عبارت حدسنی ابو کام الجہدری فضیر فدیر ابن حسین کالا ادسن ابو عوان ان زیاد ابن علاقہ ان قطبہ ابن مالک قال صلی تو وسلّہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقرا قاف القرآن مجید حتٰ کرا والنخل نخل باسقات قال فجعلت تو ولا ولا ما قال تو قطبہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھا رہے تھے آپ نے رسور قاف القرآن المجید پڑھی یہاں تک کہ آپ نے پڑھا ون نخل باسقات نزید تو یہ کہتے ہیں کہ میں اسی ون نخل باد کوئی تعلن وہ کرنے لگا کیا کہتے ہیں اس کو ریپیٹ کرنا کیونکہ یہ آیت کے معنی جو تھے وہ ان کا دماغ اسی میں لگ گیا اسی کو رپیٹ کرنے لگے پھر مجھے پتہ نہیں آپ نے کیا پڑھا مطلب یہ آگے جو کچھ پڑھا ہوگا پڑھا ہوگا میں تو یہیں اٹک گیا اس کے اوپر تو سور کا پڑھنا بھی ہے آگے کی دونوں روایتوں میں بھی و نخل باس کل ہے قرآن و نا بہار جابر ثمرا ظہر سے روایت کرتے ہیں کہ سماعت نے جابربن ثمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھا کرتے تھے ان لوگوں اور یہ جو آج کل اپنے زمانے میں اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ اتنی لمبی نہیں پڑھتے تھے یہ جاور ان میں سمرا کہ روایت کا حاصل ہوا جبکہ جو پیچھے روایتیں گزر گئیں اس سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ ہلکی نماز پڑھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی تھی مگر اس روایت سے معلوم ہوا کہ نہیں صحابہ کا زمانہ جو تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس میں کچھ لوگ لمبی نمازیں پڑھنے لگے ہوں گے اس پر جابر بن ثمرا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھتے تھے اور سماج کہتے ہیں کہ مجھے اس بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قاف بن قرآن مجید اور اس جیسی صورت پڑھا کرتے تھے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص بن قرآن مجید ان کے نزدیک ایک ایسی صورتوں میں ہے کہ جس کو یوں کہا جائے کہ فجر میں پڑھیں تو فجر ہلکی نماز ہوتی وحدسنا محمد ابن قال قالیہ حدنا عبدالرحمن ابن محدیق قال حدناٰ شعبہ انص ماغن جابر ابن صمرہ قالآ قان نبی صلی اللہ عصل في ظہر بل عضاء اقشا و فل آصرین وظالق و فی صف اقول ظالق جابر ابن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں ولیشی پڑھتے تھے اور عصر میں بھی کچھ ایسی صورت پڑھتے تھے اور صبح میں اس سے لمبی صورت پڑھا کرتے تھے اسی واسطے فقاہ کہتے ہیں کہ فجر میں جو ہے قبال مفصل یعنی تمام نمازوں میں سب سے زیادہ لمبی قرآت اس میں ہو حدسنا ابو بکرب نبی شعیب و قالح دسنا ابو داود القلسی شوبان سماط جابر بن الصمر ان نبی صلی اللہ وسلم قان اقراء ظہر سب حصم ربک العلیٰ و فصوفی بے اصول ذالق جابر ابن یہ بھی روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی وسلم ظہر میں سب رب اللہ یہ سورت پڑھتے تھے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی صورت پڑھتے تھے ابو بکر عن ابن ابی سیبک علی حدسنازید ابن ہارون علی تعمیر ابل منہال انبی ورژا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی قان اقروف القداطی منصطین ابو برزا جو ہیں لاقنم فضر کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے سو آیتیں تک کی تلاوت فرماتے تھے وہی وہ ہوگا کہ شروع میں آپ لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے تو بعد میں آپ نے کچھ ہلکا کر دیا ہوگا جیسے قافر قرآن مجید اس میں تھوڑی سو آیتیں ہیں حدثنا ابو قریف قالحدنا وکی انصفیان الخالدین ان ان عن عنب المنحال انبر السلم قالقان رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم یقروف الفجر امام بینصین ار المیا وہی روایت الفاظ کا فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیتوں تک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ام الفضل بنت الحارث سمعت هو سمعته وهو يقرا والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه بها في المغرب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام الفضل بنت رضی اللہ ملفغل انہوں نے حضرت ابن عباس کو سورہ المرسلات فن جو ہے وہ پڑھتے ہوئے سنا تو ملفغر نے کہا کہ بیٹا تو نے تو مجھے اپنی اِس قرآ سے اس سورت کی اخراع جو تھی کی ہے اس سے مجھے یاد دلا دیا یہ آخری صورت ہے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا تھا اور آپ نے اس کی قراعت مغرب کی نماز میں فرمائی کی ولم الصلاۃ اپنی لمبائی کے لحاظ سے تو مفصل ہے تو لمبی صورتوں میں ہے اس کی قراعت ہو تو فضر کی نماز میں ہو لیکن ام الفضل کہتے ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز میں اس کی قراعت فرمائی اسی واسطے شفافے وغیرہ اور دوسرے اما کے نزدیک مغرب کی نماز میں بھی لمبی صورتیں پڑھی جا سکتی جبکہ حنافیہ یہ نہیں کہتے اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ایک آدھ روایت کے علاوہ باقی تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میں مختصر ہو اور وجہ اس کی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت مختصر بھی ہے لیکن حدیث میں بہرحال اس کا ایک ثبوت ہوا جس کا معنی یہ ہوگا اگر کوئی پڑھنے لگے تو اسے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں چنا <śle discussion> <taps> سے آگے بھی آ رہا ہے کہ گزاد حدیث بادی قبطہ اللہ واضح وجل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اس کی خراط نہیں فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا یعنی مطلب یہ ہے کہ بعد میں مغرب نماز میں یہ لمبی صورت کی تلاوت نہیں آپ نے کی حد ملک یہ اپنے والد مطمئم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صورہ وطور مغرب میں فرماتے ہوئے سنا ہے لمبی صورتوں میں ہے بن معاذ قال عبی قال حدثنا عبید اللہ ابن العمبری قالآ حدثی قالحثنا في قالیہ البراثی صلی اللہ و و تو عدی کہتے ہیں کہ میں نے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, با... کے تعلق سے کہ آپ سفر میں تھے اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور ان میں دو رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر وطینی وزیتون پڑھی اب یہ پہلی میں تھی یا دوسری میں تھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دو رکعتوں میں سے ایک رکت میں آپ نے سور وطین پڑھی اس سے کم سے کم اتنا اندازہ ہوا کہ عشاء کی نماز میں وہی طوال جو اوسط جو ہیں ان کو پڑھنا کے درمیانی درجے کی جو صورتیں ہیں تو وہ تین انہی میں آ جاتی ہے دوسری روایت میں بھی یہ ہے کہ وہ برائے اپنے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشا کی نماز پڑھی تو آپ نے سورہ و تین و زیتون پڑھی اس روایت میں دو باتیں ہوئی ایک تو یہ کہ برا کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا دوسری بات یہ کہ اس میں سفر کا ذکر جی اور تیسری بات پور تین پڑھی جبکہ پہلی روایت میں سفر کا بھی ذکر ہے اور دو رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر وہ تین کا پڑھنا ہے وہ حد دسنا محمد ابن عبداللہ ابن عمیر حدسنا ابی قالحسنا میسار ابن صابت قال سمیت البرا ابن عادف کالہ سمیت النبی صلی اللہ قرآل تین تو برائے اب نے آجیبی کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشا کی نماز میں سورہ تین و سیتون پڑھتے سنا اور میں نے آپ سے اچھی آواز کسی کی نہیں سنی ہونا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآس سے بڑھ کر کس کی قراعت ہو سکتی ہے آپ ہی پر وحی اتری اور آپ جتنا الفاظ قرآنی کے حقائق اور معرف سے واقف ہو سکتے ہیں اتنا کون دوسرا ہوگا ان حقیقتوں پر نظر ہو ذہن میں وہ سارے حقائق اور قرآن شریف کا و جلال اور عظمت وہ سب ذہن میں ہو اور پھر زبان بھی پاک اور دل بھی پاک اے پھر اس کے راستے کیا مقام ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيانا عن عمر بن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي, مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بصورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له انا, أنا فقط يا فلان قال لا والله ولأاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتا فافتتح بصورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ الفتان أنت اقرأ بك وقرأ بكذا قال سفيان فقلت لي جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ معذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھاترتے تھے اور پھر وہ اپنے محلے میں جہاں ان کے لوگ آباد تھے وہاں پہنچ جاتے اور وہاں پھر وہاں آ کر ان کی امامت کیا کرتے تھے رسول اللہ صرف اعظم کے ساتھ نماز پڑھی پھر وہاں جا کر امامت کر لی یہ روایت مضمون تو پہلے بھی آیا تھا میں نے وہاں بھی گفتگو کی تھی یہاں پھر وہ حدیث آئی ہے تو میں ابھی بتلاؤں گا بہر ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں آ کر ان کی امامت کرتے تھے تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی پھر اپنے لوگوں میں آئے اور ان کی امامت کی اور عشاء کی نماز میں سورہ بخلا شروع کر دی ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی نماز سے وہ ہٹ گیا اور نماز میں شامل ہو چکا تھا اس نے سلام پھیر دیا بیچ میں ہی ہٹ گیا وہاں سے اور اکیلے نماز پڑھی اس نے اس کے بعد وہاں سے نماز اپنے اکیلے پڑھ کے چل دیا لوگوں نے اس کو کہا تو منافق ہو گیا گا فلانے اس نے کہا کہ بخود ایسا نہیں لیکن میں ضرور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر گا اور آپ کو اس بات کی خبر دوں گا چنانچہ وہ رسول اللہ محنت کرنے اصل میں وہ عمل ہے جیسے پانی کھینچنا میں دینے کے وا سے یہ ہے ندا نفا کے مطلب ہوتا ہے اصل میں چھڑکنا پانی چھڑکنا تو کھیتوں میں جو پانی دینے والے ہوتے ہیں تو جس کو آپ ٹھیک اردو میں ترجمہ اگر کر سکتے ہیں تو وہ پانی سینچنا جس کو بولتے ہیں یہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ دن بھر محنت کرتے ہیں تو انہ بنوا دیں ناملوبین دن بھر ہم یہ کام اور محنت مزدوری کرتے ہیں اور مطلب کیا ہوا شام کو تھکی جائیں گے جب محنت مزوری کریں گے اور معاذ جو ہے انہوں نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی پھر آئے اور سوریہ بقرہ شروع کر دی مطلب کیا ہوا وہ تھا ہمارے پاس کا ہے تو نمبر کڑا ہونا ان کو یہ تو کھڑے ہو گئے سوریہ بقرہ پڑھنے کے واسطے ہم سارے دن کے محنتی تھکے ہارے کہاں سے آگے پڑھیں گے سور سنیں گے سوریہ بکرا رسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے ماس کیا تو فطرے میں ڈالے گا لوگوں کو یہ اب امام جو تھے آپ نے ان کو فرمایا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کیا افتان فتان سپر فارم ہے یعنی فاطم کی فطرے میں ڈالے گا کیا تو فطرے میں ڈالے گا لوگوں کو اور آپ نے فرمایا کہ یہ, یہ پڑھو یہ پڑھو تو یہاں تک ہے سفیان کہتے ہیں رابی کہ میں نے امر سے کہا کہ ابو زبیر نے ہمیں یہ بات جابر سے نقل کر کے بتائی جو راوی ہیں صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اقرا وا اقرا پڑھو وشم سے ودوحا ہا وشم سے ودوحا پڑو پڑھو اور ودحا ول اضاء ارشا پڑھو سب بھی ربی کل آلہ پڑھو یہ مطلب یہ کہ درمیانی درجے کی یہ تیوال اوسط جو ہیں ان صورتوں کو پڑھو تم نے جو ہے سورہ بقرہ لمبی صورت کہاں سے شروع کر دی اس عشا کی نماز میں اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نمازوں کے اندر یہ رہنا چاہیے جماعت کے ساتھ کہ اگر فجر کے اندر لمبی صورت ہے تو ہر نماز کے اندر لمبی صورتیں نہیں پڑھی جائیں فرق رہنا چاہیے یا آپ نے ہدایت دی فنیا محض فقلا اقرا بس میں ربق و اللہ تو مضمون وہی ہے الفاظ کا فرق ہے کہ اس میں آپ نے لمبی قرآت کی سورہ بکرا کا کر نہیں ہے لمبی قرآت کی آپ نے عشا کی نماز میں کس نے ماضی میں جبل نے تو ایک آدمی ان میں سے وہ نماز سے ہٹ گیا اور نماز اپنی پڑھ لی تو حضرت معاذ کو خبر دی گئی کہ ایک آدمی جو نماز میں شریک ہوا تھا وہ نماز اس نے پوری نہیں کی اور سلام پھیر کے اپنی نماز پڑھ کے چلتا بنا تو معذ نے یہ کہا کہ وہ منافق ہوگا وہی کیا بات ہوئی کہ نماز چھوڑ کے بھاگی ہے بیچ میں تو یہ منافق لگتا ہے یہ بات کہ معذ نے یہ کہا ہے وہ اس آدمی کو بھی بات پہنچ گئی کہ تو نے جو یہ حرکت کی تھی تو معذ نے اس پر تمہارے بارے میں یہ کہا کہ منافق ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو جو کچھ معذ نے کہا تھا وہ آپ کو اس نے خبر دی اطلاع دی تو نمی کریم صلی اللہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کیا تم اے معذ لوگوں کے واسطے کتنا کھڑا کرنے والے بن جاؤ گے جب تم امامت کرو لوگوں کی تو وہ شم سی بتو پڑھو سب اس میں ربک العلا پڑھو اقلاب اس میں ربک پڑھو اللہ اقشا پڑھو جی اب یہ مضمون جو ہے یہ میں نے کہا تھا کہ یہ پہلے بھی آیا تھا اور وہاں گفتگو جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک شخص اگر اپنی نماز فرض پڑھ لے اور تو کیا وہ دوسرے لوگوں کی امامت کر سکتا ہے جنہوں نے ابھی تک وہ فرض نہیں پڑھا کیونکہ جب یہ دوسروں کی نماز پڑھے گا دوسروں کو پڑھائے گا یہ اپنی تو پہلے پڑھ چکا فرض تو ادا ہو چکے اب اگر یہ پڑھے گا تو اس کے حق میں تو یہ نفل ہو گئے اور دوسرے لوگ جو اس کی اقتدا کر رہے ہوں گے ان کی فرض ہے یہ ہو سکتا ہے کیا تو شوافے اور دوسرا اما کہتے ہیں ہاں ہاں ہو سکتا ہے دیکھو یہ روایت موجود ہے ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مضبوط دلیل ہے یہ کہ نفل یعنی اقتدا کی متنفل کے پیچھے یہ ہے مانا کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا بھی نماز پڑھ سکتا ہے اپنے فرض پڑھ لے ان کی نیت فرض کی ہوگی ان کی نیت جو ہے وہ نفل کی ہوگی یہ ان لوگوں کا کہنا ہے میں نے اس وقت بتایا تھا کہ حنفیہ جو ہیں وہ اس کو اس یہ رائے نہیں رکھتے ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں بلکہ یہ کہ امام جو ہے وہ اس کی بھی فرض ہوں اور مختدی کے بھی فرض ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مختدی کے نفل ہوں اور امام کے فرض ہوں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام کے نفل ہوں اور مختدی کے جو ہیں وہ فرض ہوں تو یہ بات جو ہے انفیہ کہتے ہیں اچھا صاحب کیوں ایک تو عقلی دلیل ہے اور دوسری جو ہے وہ نقلی دلیل ہے نقل سے مطلب ہی نہیں روایت کی بنیاد پر عقلی دلیل تو ان کے ہاں یہ ہے کہ اصل میں فرض قوی ہوتا ہے نفل جو ہے وہ کمزور ہے غیر نفل کو تو نفل کے معنی ہوں گے ایڈیشنل تو جو ایڈیشنل ہے عبادت جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ فرض کے مقابلے میں کمزور ہے کمزور بئی معنی کہیں گے کہ بھئی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ پہ کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے آپ سے مطالبہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں لیکن فرض اللہ نے جو ذمے میں کیا ہے وہ بہت قوی ہے تو نہیں ہے دوبارہ پڑھا سکتے ہیں ابھی مضمون تو پہلے پورا کر لینا بھائی تو چونکہ فرض ہے قوی اور نفل ہے کمزور تو اب حنفیہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر فرض پڑنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء کرے گا اس کا مطلب یہ قوی جو ہے وہ اقتداء کر رہا ہے کمزور کی حالانکہ اقتدا جو ہے وہ خود کمزور ہے اور امامت قوی ہے تو امامت چونکہ اس کے معنی کیا ہوئے کہ وہ لوگوں کی نماز کی ذمہ داری لے رہا ہے یہ تو ہے ان کی عقلی دلیل کہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فرض پڑھ چکا اور اب جماعت کہیں ہو رہی ہے یا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے افتتاح کر لے اس کی نفل ہوگی اس کے فرض رہیں گے تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل پڑھنے والا افتتاح کر لے کوئی حرض نہیں لیکن نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے افتتاح نہ کرے عقلی دلیے دوسری بات جو ہے جس کو میں نے کہا نقل سے اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو علام ولیم بے امام بنایا گیا اس واسطے کہ اس کی اقتدا کی جائے یہ حدیث ہے مالکیہ اور شوافے کہتے ہیں کہ اس میں صرف ظاہری اعمال میں اقتدا مراد ہوگی یعنی اگر وہ رکو کر رہا تو یہ بھی رکو کرے گا وہ سزے میں جا رہا تو یہ بھی سزے میں جائے گا یہ بیٹھ رہا تو وہ بھی بیٹھے گا یہ قیام میں تو وہ بھی قیام میں صرف ظاہری اعمال میں اقتدا ہے امام کی لیکن باطن میں نہیں اس کا مطلب کیا ہوا نیت میں اقتدا نہیں ہوگی اعمال میں اقتدا ہوگی یہ شواب سے اور مالکیہ کا کہنا ہے نا کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات حدیث کے اندر نہیں ہے کہ اس میں ہوگی اس میں نہیں ہوگی جب آپ نے فرما دیا کہ نماز جوہر الامام علی, امام علی کہ امام کی اقتدا امام بنایا جاتا ہے ابتدا کرنے کے لیے تو اعمال میں بھی اقتدا ہوگی نیت میں بھی اقتدا ہوگی نیت اس کی یکساں ہونی چاہیے دونوں کی یہ حافیہ کے یہ دل... دل... دلیل ہیں لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ حدیث شوافے کے لیے بہت مضبوط دلیل ہے اب جہاں تک اگر اس حدیث سے ہٹ جائیں تو پھر تو حافیہ کی بات بہت مضبوط معلوم ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ حنافیہ کو اس کا بھی جواب دینا پڑتا ہے تو اس کے جواب مختلف دیے گئے ہیں لیکن وہ جواب ایسے ہیں کہ ان, ان پہ اعتراض کرنے والا برابر اعتراض کر سکتا ہے اور امام نووی جو شاقاہی ہیں وہ انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اور اس اس ان حدیثوں کا کہ جو تعویل حنفیہ نے کی ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا لیکن بہرحال اس کے معنی یہ ہوگا کہ جو شافعی ہیں اور شفافے کی اقتدا میں اگر ایسا کرتے ہیں ان کو ان سے کوئی جھگڑے کی بات نہیں اور جو حنفی چونکہ دلیل دونوں کے پاس ہیں اب آپ نے جو بات کہی کہ صاحب اگر کوئی شخص عید عید او اور بقرعید اور کسی اور نماز کا اس سے کوئی فرق نہیں ہے چونکہ وہ واجب ہے عید کی نماز تو جس شخص نے اپنی نماز پڑھ لی ہے تو حنفی مسلط کی روح سے اس کو دوسرے لوگوں کی جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی امامت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر وہی بات ہوگی کہ بھئی یہ تو واجب ادا کر چکا تو اب اس واسطے یہ اس کے ذمے تو عید کی نماز اب رہی نہیں تو دوسروں کے ذمے واجب ہے تو واجب والے کیسے اقتدا کریں گے اس لیے اہتی اچھا اس میں یہ بات بھی ہے کہ میں نے یہ کہا جھگڑا نہیں ہو جو اپنے مسلک پہ چلا چلنے دو مگر اس میں ایک بات یہ بھی ہے امام کے ذمہ بھی یہ ہے کہ وہ اس بات کی رعایت رکھے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے اگر مختلف مسلک کے لوگ ہیں تو یہ کہ یہ نہ ہو کہ صاحب چونکہ میرا مسلک یہ ہے کہ میں تو یہ کر کے رہوں گا سمجھا? یہ نہیں یہ غلط ہے امام کو اس کی بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اسی واسطے یہ بات قابل تعریف ہے کہ حرمین شریفین میں امام جو ہیں تمام مسائل میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کسی مسلک کے خلاف نہ پڑے وہ بہت اس کا اہتمام کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے مثال کے طور پر جی اگر ودن سے خون نکل جانے سے اگر کسی امام کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا اور کسی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے تو یوں تو نہیں ہوگا کہ امام یہ دیکھے کہ میرے نزدیک تو نہیں ٹوٹا میں تو نماز پڑھاؤں گا نہیں اس کو احتیاط کرنی چاہیے اور نم... آ... وہ صورت اختیار کرنی چاہیے کہ جو کسی کے خلاف نہ پڑتی ہو ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ بھئی ایک راستہ وہ ہے کہ چاہے یہ کروں اور چاہے کروں تو پھر وہ اپنے اپنے مسلب کا کوئی لے گا اور دوسرے کا مسلق کو نہیں لے گا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عشيم عن اسماعيل بن أبي خالد قيس عن نبي مسود الانصار قال جاء, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غدب في موعدة قد تؤشد مما غضب يومئذن فقالمن کم منفری نفائی کم امن فن وی الکبیر ابو مسعود انصاری رضی اللہ علیہ روایت کہ اخصد رسول اللہ صلیم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح کی نماز میں, میں تاخیر سے اس لیے آیا کہ فلاں صاحب جو ہیں نا وہ بڑی لمبی لمبی قرار کرتے ہیں میں بھی دیر سے آیا تاکہ جو ہے اتنی لمبی نماز نہ پڑھنی ملے ہر چیز حدیث میں مل جاتی تو ہمیں بھی دیر سا ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت کے موقع پر اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا اس روز آپ کو غصہ آیا ہے اور آپ نے پھر فرمایا لوگوں تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں لوگوں میں نفرت اور دوری پیدا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کیا کرے اس کو چاہیے کہ درمیانی درجے کی نماز پڑھائے کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے لوگ ہوں گے کمزور ہوں گے ضرورت مند ضرورت والے ہوں گے تو درمیانی درجے کی ہلکی نماز پڑھانی چاہیے تاکہ سب کی نماز ٹھیک ٹھیک ہو جائے کسی کو پریشانی نہ ہو وحد السلام السعید کالحد السلم ابو ابن عبد الرحمن الحضامی عنبی زنا ان الرج انبی حریر ان نبی صلی اللہ وسلم کال احدک منس فلیف فعین نصیم الصغیر و القبیر وقدعیف المریف فعض وحد و فلی کا افشا ابو حرا کی یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عسلم نے فرمایا یا تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے وہاں یوجیز کا لفظ تھا اس کا مطلب درمیان درمیانی اور اس کے یہاں خط کا لفظ ہے جس کے مانے ہلکی نماز کیونکہ لوگوں کے اندر کچھ چھوٹے ہیں بوڑھے ہیں ضعیف ہیں کمزور مریض ہیں بیمار ہاں جب اپنی اکیلی نماز پڑھنی ہو جس طرح چاہے پڑھ لے اب اسی واسطے یہ جو اعلان کر کر کے جو ہے یہ مسئلہ تو مجھے بتانا پڑے گا میں حالانکہ ایسے مسئلوں سے جس سے لوگ فطروں میں پڑے میں بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہے مسئلہ بھی ہے اسی لیے جو ہے یہ اعلان کر کر کے جو یہ شبینہ کا مسئلہ آتا ہے مجھے اور اسی طرح دوسرے مفتی حضرات سے بھی میں نے معلوم کیا جو وہاں رہتے ہوئے ہم لوگ اس اس کی کوئی اس کو انکریج نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پسند نہیں کرتے لیکن یہ کہ یہ بات کوئی قابل ترجیح اسی واسطے نہیں ہوتی تھی کہ بھئی یہ اعلان کر دیجئے اب جو نہیں جا رہا ہے محلے میں تو لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے کیا میں قرآن شی پڑھا جا رہا قرآن شی پڑھنے جاتے سننے نہیں جاتے اور ہے کے لوگوں کے واسطے اتنی لمبی نماز میں شریک ہونا بڑا مشکل بات ہے میں نے خود ایسے شبینے دیکھے ایک ہی دفعہ میں نے شبینہ دیکھا تھا کہ صاحب جو ہیں وہ اپنا بار مسجد کے سین میں خوش کر رہے ہیں سب اور بلکہ یہاں تک حافظ جو جن کے جن کو خداگے چل کے پڑھانا ہے وہ جہاں رکو میں اس نے کہا اللہ روکو پتھرم پتھرم بھاگ کر کے رکو میں شریک ہو گئے یہ کسی نماز ہو رہی بھائی اس بات سے اپنی ہلکی پھلکی نماز پڑھانی چاہیے اور اسی اپنی نماز جتنی لمبی کرنی ہو خود سے تنہا آپ نے فرمایا کہ اس کا اس کو اختیار ہے حدثنا محمد بن عبداللہ ابنی قال حدثنا أبي، قال حدثنا عمر بن عثمان، قال حدثنا موسى بن طلحة، قال حدثني عثمان بن أبي العاس السقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمي قومك، قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال اذني فجل فجلثني بين يدي ثم وضع كفه في صدري بين سدائه، ثم قال تحول، مسئلہ چل رہا ہے امامت کا کہ امام کو نماز پڑھانی چاہیے تو یعنی کہ بہت لمبی نمازیں ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جو مقتدی ہیں انہیں پریشانی ہی ہو مسئلہ یہ چل رہا ہے تو عثمان ابن ابلاس ثقافی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی قوم یعنی قبیلہ ثقیث میں تم امامت کرو یعنی ان کا امام بن جاؤ تو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے رس کے یا رسول اللہ میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کو اس کے لیے کچھ مناسب نہیں سمجھتا میرے اندر کچھ ہے کمی اور کمزوری آپ نے فرمایا کہ قریب آؤ تو آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا پھر آپ نے اپنی ہتیلی مبارک میرے سینے میں رکھی بین نہ صدی کا مطلب ہوتا ہے بالکل یہ یہ سدئی صدع، کا سلاتے ہیں مطلب یہ کہ بالکل بیچ میں آپ نے اپنی ہتیلی مبارک رکھی میرے پھر آپ نے فرمایا گھوم جاؤ تو میں گھوم گیا اور پھر آپ نے میری کمر میں بھی اپنی ہتیلی کو دونوں مونڈوں کے بیچ میں رکھا پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم کی امامت کرو اور یہ کہ جو شخص اپنی قوم کی امامت کرے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے اس لیے کہ اس میں بڑی عمر کے بھی ہیں اس میں بیمار بھی ہیں اس میں کمزور بھی ہیں اس میں ضرورت مند بھی لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت کی وجہ سے کہیں جانا ہے جلدی تو تم میں سے جب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو جس طرح دل چاہے ویسی نماز پڑھے یعنی جتنی لمبی کرنی ہو جتنی مختصر کرنی ہو وہ اپنی نماز ہے تو آپ نے اپنے لحاظ سے پڑے گا امامت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھاری نہ ہو لوگوں کے واسطے اس میں یہ بات کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اندر کچھ کمی محسوس کرتا ہوں اس لیے امامت کے لیے میں فٹ نہیں ہوں تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ ان کو یہ خیال رہا ہوگا کہ اگر میں امامت کروں گا تو ظاہر ہے کہ امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے اور اس امتیاز کی وجہ سے اور تعظیم کی وجہ سے میں کہیں کبر اور نخوت اور اس میں نہ مبتلا ہو جاؤں جو اخلاقی بیماری ہے اور جو میرے لیے کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ سمجھیے کہ بڑا بننے کا اہل نہیں ہوتا بڑا بننے کا اہل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو بڑا بنا دیا تب بھی وہ اتنا ویسا ہی ہے اور اس کو نبی بنایا تب بھی وہ ویسے ہی ہے اور اگر یہ ہے کہ بڑے بن گئے تو اکڑ فو کر رہے اور اگر بڑے نہیں بنے تو جناب وہ جو ہے اپنے حد تک محسوس کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں بڑے بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ صحابہ تھے اپنے نفس کی نگرانی خوب کرتے تھے اس لیے انہوں نے یہ بات کہی اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اور جگہ بھی ملتا ہے کہ ان کو خیال تھا کہ شیطان مجھے میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور قرآن شریف کے قراج میں وہ کہیں نہ کہیں خر بتا کر دیتا ہے کہ ذہن کسی جگہ سے دوسری جگہ اور آدمی بھول جاتا ہے قرآن شریف کے پڑھنے میں تو اب ظاہر ہے کہ امام کو اگر یہ کمزوری ہے کہ اس کا ذہن جو ہے وہ یا نہیں رہتا اپنی جگہ قائم ادھر ادھر گھوم جاتا ہے اور خراط میں اس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے قرآن شریف کے پڑھنے میں لوگوں کی نمازوں پہ اس سے اثر پڑے گا کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان ایک ہے اسی کام کے لیے اس کا نام ہے خنزب وہ نماز نماز نمازیوں کی نماز میں جو ہے وہ خلل ڈالتا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے نماز میں تم جا کے گڑبڑ کرو تو اس لیے ان کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ میں بس بسے زیادہ آتے ہیں میں کیسے نماز پڑھاؤں گا آپ نے اس کا علاج کر دیا دل پر سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اپنا دست مبارک رکھ کر کے اور ان کا علاج ہو گیا اب دل کی بیماریاں جو ہیں اگر سانس برابر نہیں آ رہا ہو سانس گھٹنے لگا ہو تو آج کل بھی تو ڈاکٹر لوگ اور دوسرے لوگ مساج کر کے سینے کا اور خون کو دمہ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے تو اسی طرح سے اگر دل کے اندر کچھ ایسی کیفیات ہوں اور نبی کا دست مبارک اس کو اس کے اس بیماری کو دور کرے اس میں کوئی اسکال نہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلاط و السلام کو معاوضہ تو تھا کہ وہ اپنا دست مبارک لا علاج مریضوں کے بدن پر رکھتے دے اور وہ چنگے بالکل درست ہو جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا ہی علاج کیا اور ایک آپ کا معاوضہ تو ہے ہی آپ دیکھیں کہ حضرت جبریل جو پہلی مرتبہ حرا میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما اقرا پڑھیے تو آپ نے تھوڑا معنہ بکار میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کوئی چیز لکھی ہوئی تھی وہ سامنے رکھ کر کے وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھو بعض اگرچہ بہت سیرت کی روایتیں ہیں وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ صنعت کے لحاظ سے اتنی مضبوط تو نہیں مگر ہیں بہران روایتیں کہ وہ ریشم کے کپڑے کے اوپر وہ آتے ہیں لکھی ہوئی تھیں تو اس لیے کہ اقرا جب کہا جائے پڑھو تو جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے پڑھنے کو اقرا کہیں گے اقراط کہیں گے جس کا انگلش میں جو ترجمہ آپ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ریڈ تو اب ریڈنگ جو ہوگی وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کو کہیں گے اردو میں پڑھنا کہتے ہیں تو اب اگر وہ لکھی ہوئی نہ ہو تو پھر اقرانی کہا جا سکتا ہے اس لیے مضبوط تو ہے بات یہ مگر میں نے کہا صنعت کے لحاظ سے وہ روایتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں اگرچہ درایتن اور عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی کی لکھی ہوئی کوئی چیز ہوگی تو جبریل نے جب کہا کہ اقرا اور آپ نے فرمایا مانداری میں پڑا ہوا نہیں ہوں کیونکہ آپ امی تھے تو اس لیے حضرت جبریل نے کیا کیا کہ آپ کو اپنے سینے سے ملا کر کے اور دبایا اور خوب دبایا اور دبا کر کے پھر چھوڑ دیا پھر کہا کہ اقرا پھر آپ نے یہ فرمایا پھر انہوں نے دبایا پھر تیسری مرتبہ دبایا اور اقرا بسم ربک البی خلق تو انہوں نے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ بھی دراصل وہی صورت ہے کہ ایک طرح کا ایک علاج ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتے ہیں کہ وہ سینے کو سینے سے ملا کر کے وہ کیفیت جو دنیا میں رہتے ہوئے ہر دل کے اندر ہو سکتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے قلب مبارک کا تنخیا اور صفائی جو ہے اس سے پہلے کی جا چکی تھی شک صدر کر کے بچپن میں لیکن اس کے باوجود جو بھی کچھ رہا ہوگا تو اگر جبریل نے اس کا علاج اس طرح کیا اور آپ پڑھنے لگے تو یہاں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک رکھ کر کے اور اس سینے کے اندر اور جو دل کے اندر جو وسوسے ہیں آتے ہیں اس کمزوری کی وجہ سے شیطان جو وسو ڈالتا ہے وہ علاج آپ نے کر دیا ایک کئی ایسے موقع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کچھ صحابہ کی کیفیت کو بدلا ہے مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عن کا بھی ایک واقعہ ہے خود حضرت عمر کا تو ایک اور واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کے جب آپ یہاں حاضر ہوئے تھے اور اپنی بہن فاطمہ بنتے خطاب کے گھر سے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اور سب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جب یہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ارادہ تو یہی تھا کہ بھئی میں اب جا کر کے مسلمان ہو جاؤں آپ کو تو ابھی یہ معلوم نہیں لیکن آپ جب اندر آئے ادار ارقم میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا کھینچا یوں کھینچ کر کہا کہ عمر اب کیا ہے تو عمر کی تو کچھ کیفیت تو پہلے ہی بدلی ہوئی تھی اور یہ کپڑے کے جھٹکنے سے بالکل ہی صاف ہو گئے اور بالکل ہی گڑ گھر لگے اسی طرح سے ایک اور موقع پر تمہار رضی اللہ عنہ ایک کو کھینچے ہوئے لا رہے تھے ایک صحابی کو آپ کے پاس لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا قصہ تو تمہر تو بڑے کیونکہ طبیعت میں وہ تھی سختی تو اسی کی وجہ سے بڑے سختی سے کھینچے لا رہے تھے اس کو جیسے کسی مجرم کو چور کو پکڑ کے لایا کریں تو آپ نے فرمایا کیا قصہ تو اس کے یا رسول اللہ یہ قرآن شریف کو جو ہے یہ اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا جس طرح ہم پڑھتے ہیں غلط غلط ہی کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو اس کو چھوڑو تم اور اسے فرمایا پڑھو وہ جیسے پڑھ رہا تھا ویسے اس نے پڑھ دیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تمہوں نے جب یہ سنا کہ اس کے پڑھنے کو آپ نے ٹھیک فرما دیا تو ان کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ بھئی غلطی پھر میری ہوگی یہ تو عجیب بات ہوگی تو پھر آپ نے ارے عمر سے فرمایا تھا تم پڑھو ارے عمر کو جیسا پڑھنا آتا تھا اور جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے انہوں نے اس طرح پڑھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ارے عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس سے بس آیا اور میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی اس نے پڑھا تو اس کو بھی ٹھیک ہے دیا میں نے پڑھا تو میں نے بھی ٹھیک کہہ دیا تو غلط ہوا ہی نہیں تو اس مطلب یہ شریف کو جس طرح یہ ایک آیا تو نبی کریم صلح صلح صلح سینے پر ہاتھ مارا تو ہاتھ مارا تو وہ صاف ہو گیا وہ جو غبار آیا تھا دل کے اندر اور بات سمجھ میں آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر یہ ہو سکتا ہے اس موقع پر فرمایا کہ ان سے قرآن والا سب آرو ایک انداز پہ نہیں قرآن جو ہے الفاظ تو وہی ہیں لیکن اس کا انداز جو ہے وہ مختلف ہیں اللہ کے کلام میں بڑی وسط رکھی گئی ہے تمہر کا دل وہ صاف ہو گیا بعض دفعہ چیزیں جو ہیں دلیلوں سے نہیں سمجھ میں آتی وہ دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے وہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو بغیر دلیل کے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے یہ اطمینان دل کا جو ہے بڑی چیز ہے اسی اور اگر یہ اطمینان حاصل ہو جائے تو دل تو دماغ تو انسان کا خود دلیلیں پھر تجویز کر دیتا ہے دلیل کی بنیاد پر اگر کسی مسئلے کو قائم کیا جائے تو اس کا امکان ہے کہ کوئی دوسرا آ کر کے دلیل کو دلیل سے کاٹ دے یہ امکان ہے لیکن اگر دل کا اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر ہزار دلیلیں اس کے مقابلے پہ لا کے رکھ دیجیے وہی کہ بھائی ٹھیک ہے اس دلیل کے مقابلے میں میں کوئی میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے مگر مجھے اطمینان اسی مسئلے پہ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جیسے یہ کسی عالم غالب امام راضی کا قصہ ہے اس کا کہ وہ ان کو بڑا اطمینان تھا کہ اللہ کے وحدانیت پر میرے پاس منطقی دلیلیں لاجک کی جو ہے وہ سو دلیلیں ہیں بڑی مضبوط تو اس واسطے میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ان دلیلوں کے اندر میرے پاس سو دلیلیں ہیں منطقی اللہ کی وحدانیت خیر اب سو دلیلوں کو ان کی زندگی میں کون کاٹتا لیکن شیطان سے بڑھ کر تو منطقی ہے ہی نہیں اگرچہ اس کی منطق غلط ہے لیکن یہ کہ منطقی تو ہے آخر اس نے یہ منطق اللہ کے سامنے چلی تھی کہ نہیں خلقتا نہیں مل آ رہی وہ خلقتا کہ صاحب آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اور منطق کا تقاضا یہ ہے لاجک یہ ہے کہ آگ کا مزاج اوپر اٹھنے کا ہے مٹی کا مزاج نیچے کو جانے کا ہے جو چیز نیچے کو جاتی ہے تو اوپر اٹھنے والی چیز ہے اس کو کیسے سجا کرے گی سجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چھوٹے ہونے کو تسلیم کرے ذلت کو تسلیم کرے اور دوسرے کی بڑائی کو مانے تو یہ تو لازق کے خلاف ہے بات تو اس نے منطق وہاں استعمال کی تھی اور منطق میں نے کہا اس لیے اس کی غلط تھی وہاں کہ اس نے یہ تو سوچا اور یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے یہ بھی تو ایک منطق تھی تو بہرحال شیطان منطق تھی اس بات سے کیا ہوا کہ ان کا جب آخر وقت آیا اور سکرات کی کیفیت ہوئی تو اس جس چیز پر انہیں غر رہا تھا اپنی زندگی میں اسی میں آ کر کے اس نے خلل ڈالنا شروع کیا اور یہ کے ساتھ کیا دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے کی تو انہوں نے دلیل دی اس نے اپنی, اپنی ایک اور دلیل دے کر اس کو کاٹ دیا یہ دلیلیں دیتے رہے اور وہ دلیلیں کاٹ رہا ان کو بھی اطمینان رہا کہاں تک کاٹے گا یہ میرے پاس سو ہیں دس کاٹ دی بیس کاٹ دی ابھی تو بہت ہیں لیکن اس نے ایک کر کے ساری توڑ دی دلیل اب جب رہ گئی ایک ہی دلیل اور نائنٹی نائن جو ہیں صاف ہو گئی ان کو پسینے چھوٹ گئے کہ بھئی یہ تو عجیب ہوا کہ ساری زندگی جس چیز پر اطمینان تھا اور وہ تھا اور جبکہ میری جان نکلنے جا رہی ہے اس نے میری دلیل دلیلیں ساری توڑ اب ایک رہ گئی اگر یہ بھی گئی تو میں تو کیا ہی ایمان سے خارج یہ فکر ان کو تھا جس سے پسینے چھوٹ گئے تو ان کے شیخ اور شیخ وقت وہ وضو کر رہے تھے وہیں چیخ کر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہہ دیتا جب بے دلیل اللہ کو ایک مانتا ہوں اپنے اطمینان قلب سے تو انہوں نے یہ کہا شیطان کہا کہ اطمینان کے مقابلے میں کہاں ٹھہرتا ہو تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اطمینان قلب بہت بڑی چیز ہے اسی کا علاج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ یہ وسوسے دور ہو جائیں تو حاصل یہ ہے کہ جب نماز پڑھائے تو اس کی رعایت ہونی چاہیے دیکھیے نا فقہ اسی واسطے عید کی عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کہ جس میں مجمع کثیر ہوتا ہے اس میں ترک واجب سے بھی سجدہ صحیح واجب نہیں ہوتا یہ فقہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اور نمازوں میں واجب کا چھوٹنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے لیکن عیدین کی نماز میں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی سجدہ کوئی واجب چھوڑ دیا کہتے ہیں سزا صاحب نے کیوں رعایت ہے مجمع کی کہ مجمع کا سی ہے یہ اگر سرزد صاحب کریں گے تو وہاں تو گڑبڑی ہو جائے گی اس بات پہ رعایت کر دی تو اتنا خیال کیا ہے شریعت نے تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سننے آئے گی کہ جب ہر طرح کے لوگ ہیں ان کی رعایت ہونی چاہیے محدس محمد بن و ابن مسن کالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا صوبان امر بن مرہ کال سمیت بن مسعود کال حد حد عثمان کال آخر ما علی رسول اللہ اللہ علیہ یعنی علی رسور اللہ علیہ وسلم صاحب یعنی عہد بھی آخیر ماحد علیہ اور عثمان ابن ابلآ سے کہ جب تم امامت کرو کسی قوم کی تو ان کی نماز کو تم حل کرنا حدثنا خلف ابن اشام ابو الربی زہرانی قالا حدسنہ حماد ابند عن عبد العزیز ابن سہیب ان, ان, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان کا نیو جز ولاً انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز درمیانی درجے کی یہ پایا کرتی حلقی نماز ہوتی تھی مگر اس ہلکے پن کے اندر یہ نہیں تھا کہ رکو پورا نہیں ہو رہا سجدہ پورا نہیں ہو رہا قیام پورا نہیں ہوا کہ ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ جل جی سجدے میں چلے گئے یہ نہیں بلکہ وہ یوتیم کے معنی ہی ہیں نماز پوری ہوتی تھی یہ نہیں کہ کہیں اس میں جو ہے کٹوتی ہو جائے ارکان کی ادائیگی میں یہ نہیں نماز پوری سارے ارکان صحیح ادا ہوتے تھے اور نماز کو ہلکا آپ کرتے تھے ان ان رسول اللہ فلا دوسری روایت میں اس طرح کے ہے کہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیٰسم لوگوں کو ہلکی نماز لوگوں کی لوگوں کی نمازوں میں سب سے ہلکی نماز پڑھانے والے تھے لیکن پوری نماز کرتے تھے آپ سلاطن ولا اصملاً رسول اللہ اللہ نے مالک ہی کی یہ دوسری تیسری روایت ہے کہ میں نے کسی بھی امام کے پیچھے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہلکی اور مکمل نماز کسی کے پیچھے میں نے ایسے نہیں پڑھی جیسے آپ کے پیچھے پڑھی ہلکی بھی ہے اور پوری بھی ہے مکمل ہے حدثنا بن حدسنا قال اخبرانہ جعفر ان ثابت قال انصابطنس خان رسول اللہ صلی اللہ عصل یسما ابافبی ما امی وفص فی اقرعۃ الخطیفہ بصورۃ القصیرہ حرط انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ تھا اس کے رونے کو سنا اس حالت میں کہ آپ نماز میں تھے تو آپ نے بہت ہلکی صورت اور دوسرے روایت کے الفاظ میں مختصر صورت القصیرہ یا الخطیفہ الخطیفہ کا مطلب ہلکی صورت اور القصیرہ کا مختصر مختصر صورت آپ نے خراج فرمائی اسی واقعے کو غالباً یہ انس دوسرے طرح کہہ رہے ہیں کہ وحدس محمد بن منحال بریر قال خال حدسنازید ابن وی خالہ حدسنا سعید ابن ویبا عن روایت ہے کہ, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کروں تو میں نے میں سنا کسی بچے کے رونے کی آواز کو تو میں نے اس سختی کی وجہ سے کہ جو اس کی ماں پڑھتی ہوگی اس کی وجہ سے میں نے نماز کو ہلکا کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رعایت ہونی چاہیے جو پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں نماز کے لیے اچھا جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ اس سے امام نوا دوسرے فقار بھی یہ بات کہتے ہیں تمام فقہ فقار تقریباً کہتے ہیں یہ بات کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو عورتیں اگر مسجد میں ہیں تو ان کی نماز بھی درست ہے اگرچہ عورتوں پر جماعت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ان پر واجب نہیں جیسے مردوں کے واسطے اتنی اہمیت ہے عورتوں کے لیے نہیں مگر اگر وہ گئی ہیں تو پھر وہاں نماز پڑھ سکتی ہیں. نمبر ایک نمبر دو بچہ بھی اسی طرح سے وہ مسجد میں جا سکتا ہے یہ ہوئی اس سے اس حدیث سے مگر امام نووی کہہ رہے ہیں وہ انکان اولا تنزیح المسد یا امن منو من ہو حدث کہ جن بچوں سے یہ اطمینان ہو کہ ان کی وجہ سے مسجد میں کوئی خلاف آداب مسجد کوئی بات نہ ہوگی گندگی نہ ہوگی یہ سب اور اسی میں یہ بات بھی ہونی محسوس ہونی چاہیے کہ بھئی اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جس کو اتنی دیر تک ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہے بغیر ماں کی گود کے جتنی دیر میں نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اگر پریشان کرے گا تو ماں کی نماز بھی گئی اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلر پڑتا اس لیے سب چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے اب آج ہم لوگ جو ہیں وہ یہ تو ہم اعلانات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو سیلولار فون کے جو ہے وہ آپ پر کیا ہو, یہ کرو وہ کرو اپنے پیجر بند کر دو یہ سب کر دو اچھا بھائی یہ تو کرو مگر وہ جو چھوٹے چھوٹے پرچے آ کر کے اتنا چیختے ہیں کہ لوگوں کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے اس کا بھی تو رعایت ہونی چاہیے پڑھوں کی نماز اصل ہے یہ منطق کے صاحب <coughs> اگر بچے نہیں آئیں گے تو ان کو مسجد کا کیا پتہ چلے گا رمیہ جب ان کو دیکھیں گے کہ بڑے جا کر مسجد من مسجد میں جا رہے اتنا تو پتہ ہوگا وہ بڑے ہوں گے تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا ہاں اور بڑے ہو جائیں چھوٹے بچے نہ ہوں ذرا بڑے ہو جائیں ضرور ان کو پکڑ کے لایا جائے ان کو ادب بھی سکھلایا جائے نماز کا مسجد کے اندر ابو عوان عن حلال ابن ابی حمید ان ابد الرحمان ابن ابی لیلا عن الفرا ابن آصف کال ما محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسه ما بين التسليمين ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوا مسرته نماز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی وضو پھر نماز اس میں قیام اس میں رکو سجدہ قعدہ یہ سب کس طرح ہوتا تھا یہ مسئلے چل رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ برا ابن عطب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں عبد الرحمان ابن لیلہ وہ کہتے ہیں برا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو میں نے میں نے واچ کرنا جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں میں نے اس کی بڑی دیکھ ریکھ کی یہ ہے رمکتوں کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے پورا اندازہ ہر چیز کا میں نے اس طرح سے کیا کہ آپ میں نے پایا آپ کے قیام کو پھر آپ کے رکوع کرنے کو اور رکوع کے بعد آپ کا جو کھڑا ہونا ہے اعتدال وہ پھر آپ کا سجدہ کرنا پھر دو سجدوں کے بیچ میں آپ کا بیٹھنا پھر آپ کا سجدہ کرنا پھر آپ کا بیٹھنا سلام کے اور سجدے کے درمیان یا دو, دو, دو سلاموں کے بیچ میں اور پھر آپ کا سلام پھیر کر کے اور گھوم جانا یا ہٹ جانا وہاں سے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تقریباً سارے عمل جو ہیں وہ تقریباً برابر برابر تھے یعنی ہر عمل ایک دوسرے عمل کے برابر برابر تھا اپنے ٹائم کے لحاظ سے یہ اس حدیث سے معلوم ہوا اچھا سات جبکہ اس سے پہلے حدیثیں جو گزر چکی ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جو تھا وہ کافی لمبا ہوتا تھا کہ جس میں آپ نے سو آیتیں بھی پڑھی ہیں اور جن صورتوں کا ذکر آیا ہے وہ صورتیں کافی لمبی لمبی ہیں تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا قیام جو ہے وہ رکوع سے بڑھ کر ہوگا سجدے سے بڑھ کر ہوگا جو قاعدہ اور جلسہ ہے اس سے بھی بڑھ کر ہوگا جلسہ کہتے ہیں اصل میں شریعت کے اصطلاح میں نماز کے باب میں دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ اور جو اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قادہ جیسے کھڑا ہونا جو ہے کے وقت میں جس وقت قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کو قیام کہتے ہیں اور رکو سے فارغ ہو کر جب اٹھتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں یہ ورڈ سب کے ایک ہیں جیسے لیکن یہ اس واسطے تاکہ وہ لفظ بولا جائے تو اس وہ حالت سمجھ میں آ جائے اب کہیے قیام اب دونوں جگہ کھڑا ہونا ہے جب آپ قرآن سے پڑھتے ہیں وہ بھی کھڑا ہونا ہے اور رقو سے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑا ہونا ہے دونوں کے واسطے اگر لفظ قیام بولیں تو پوچھیں گے بھائی کون سا قیام رقو سے پہلے کا کہ رقو کے بعد کا اس واسطے سے فاں نے یہ اپنی اشتراحات بنا لی تو آپ کا جو قیام ہے وہ قومت سے بڑھ کر ہو ہے یہ تو پچھلی جو حدیثیں اگر ذہن میں ہوں تو اس سے سمجھ میں آئے گا تو اس لیے امام نووی اس سلسلے میں جو شارے ہیں حدیثوں کے مسلم شریف کے ان کا کہنا یہ کہ یہ اصلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا انداز جو ہے یہ مختلف اوقات میں مختلف رہا ہے کبھی آپ نے قیام لمبا کیا ہے کبھی ایسا ہوا کہ رقو اور سجدے لمبے ہوئے ہیں اس واسطے یہ روایتیں اسی لیے مختلف ہو رہی ہیں عام حالات میں قیام بڑھ کر ہوتا تھا رکوع اور سجدوں سے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ جتنا قیام اتنا ہی رکوع اور اتنا ہی سجدہ اور اتنا ہی قوما اتنا ہی جلسہ اور اتنا ہی قادہ یہ برابر تو اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو فکہ میں جو اختلاف ہے کہ ہاتھ کے چھوڑنے کا ہاتھ کے اٹھانے کا اور باندھنے کا کہ کہاں بندھے یہ سارے اختلاف جو ہیں ان کہ کہاں سے گھڑ لیے انہوں اماموں نے یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں ساری حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف عمل کیے اب ان نے اپنے جو اصول مقرر کیے تھے مسائل کے نکالنے کے وہ سب اصول اپنی جگہ اپنی اپنی جگہ پر بڑے قابل تعریف ہیں ان اصولوں کے مطابق انہوں نے ان حادیث میں انتخاب کیا ہے تو حدیث کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہے اب رہ یہی ہے کہ جب حدیث کے خلاف کوئی نہیں تو پھر ہمارے لیے کیا مصیبت ہے کہ ہم ایک ہی کو فالو کریں تو وہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ تو بیمار ہیں بیمار آدمی جو ہے ہم کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر سب برابر ہے لیکن ہم یہ کبھی نہیں کریں گے کہ صاحب جا کر کے اسے بھی لکھوا لیا پرسکرپشن اس سے بھی لکھوا لیا اس سے بھی لکھوا لیا اور ساری دوائیں اکٹھی کر کے لا خوب کھانی شروع کر دی تو کبھی بھی سپانی ہوگی اسی طرح سے ہم کو معلوم ہے کہ بھائی اٹرنی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب اسی یہاں یو ایس گورنمنٹ کے جو لا ہیں اسی کے اٹرنی اور ماہر ہیں تو ہم اس کے پاس بھی جائیں اس کے پاس بھی جائیں اس کو بھی اپنا کیس دے دیں اس کو بھی کیس دے دیں, کیس دیں تم بھی لڑ لو تم بھی لڑ لو تم بھی لڑ لو, لو کہاں سے کیس لڑا جائے گا کبھی نہیں ہوگا اس لیے لازمن ایک ہی کو پکڑنا پڑتا ہے ہاں اگر ہم ماہر ہوں قانون کے تو پھر بے شک ہم یہ کہیں گے کہ بھئی تو اس اٹرنی سے بھی مشورہ کر لیں اس سے بھی لے لیں رائے لے لیں رائے لے کر پھر اپنی ایک رائے بنائیں اور رائے بنا کر کے اس کے بعد ہم خود ہی جا کر اپنا کیس لڑ لیں گے تو بھائی ہر بات ٹھیک ہے اسی طرح ہم اگر خود ڈاکٹر ہوں گے اور اپنا علاج کرنا ہوگا تو ہم کسی اور دوسرے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ لے لیں گے احتیاطاً ورنہ ہم کو تو خود ہی پتا ہے اپنا علاج خود کر لیں گے بالکل صحیح بات ہے تو اسی طرح سے اگر شریعت میں اتنی مہارت حاصل ہو جائے جتنے امام بنیفق ہو امام شافی کو امام مالک امام احمد کو ہے تو پھر بے شک کوئی ضرورت نہیں ہم جس کو چائے لے لیں گے ہم کوئی پابند تھوڑی ہوگی اماں بنیفق شاہ بلی اللہ رحم اللہ نے بہت سے مسائل میں ہنفیہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مسلک کو لیا ہے کوئی ناراض نہیں اس پہ سب سمجھتے ہیں کہ ہفتہ ان کا بے شک وہ اس مقام پر تھے لیکن یہ کہ ہر اگر یہ کرنے لگے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے حدثنا عبا عباد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا بي قال حدثنا الشعب عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ابن العشرة فعمر عبا عباد ابن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الرقوع قام قدر ما يقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأماشية من شيء بعد أهل السناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولاء الفض الجدل جد وقال الحقم فض کرت ضالعل عبد الرحمان ابن ليلى فقال سمیت البراء ابن عطب يقول كانت الصلاۃ رسول الله صلی الله علیہ وسلم و رقو و رفا من بن رقو وما اما بن سزتعین من ثوا قال شعبہ فض کرت عامر ابن مرہ فقال قدر عیط البن ابی لیلا فلن تکن صلاۃ حکم سے روایت ہے کہ کوفے پر ایک شخص جو ہے وہ اقتدار میں آیا اس کا نام انہوں نے زمن ابن بتلایا ہے تو جب وہ اقتدار پر آئے وہ صاحب انہوں نے ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ تو عبداللہ ابن مسود کے بیٹے ابو عبیدہ کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو فکان وسلی تو وہ نماز پڑھاتے تھے اور جب رقو سے اپنا سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ میں اتنی دیر میں یہ پوری دعا پڑھ دوں وہ دعا کیا کہ اللہ مربنا مل, مل السماوات و مل الارض و میل اماشیت امین شعین باد اہل الصنا ابل مجد ولا موتی المامات ولافا جلدی من کل جدو یہ ہے پوری دعا اور یہ اتنی دیر میں پڑھنے کے واسطے یہی دعا کیا انہوں نے کہی اس لیے کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں جس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا روکو سے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پڑھی اس لیے ان کا کہنا یہ اتنی دیر میں یہ دعا پڑھی جائے میں نے دیکھا کہ وہ ابو عبیدہ جو ہیں ابن عبد الرحمان ابن عبداللہ وہ اتنی دیر تک روکو سے کھڑے ہونے کے بعد کھڑے رہے سات تو یہ کہتے ہیں کون حکم جو راوی ہیں کہ میں نے عبد عبدالرحمان ابن ابی للا یہ اس زمانے میں بڑے مشہور محدث ہیں تابعین میں تو انہوں نے ان سے جا کر ذکر کیا تو اب کے صاحب یہ میں نے ابو عبید ابو عبیدہ جو ہیں ان کو اس طرح نماز پڑھاتے دیکھا کہ روکو سے کھڑے ہو کر وہ اتنی دیر تک کھڑے رہے تو عبد الرحمن ابن ابی لہلا نے جو بڑے محدث تابعی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے برائے ابن آصف رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ کا رکوع اور جب آپ اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تھے اور آپ کا سجدہ اور دو سجدوں کے بیچ میں آپ کا بیٹھنا یہ تقریباً برابر برابر ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوئی اچھا صاحب یہ شعبہ جو ہے ایک اور محدس ہیں اسی زمانے میں آآ تابعین میں ہے تو شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر امربن مرہ سے کیا تو امربن مرہ جو ہے وہ بھی اس زمانے میں تابرین میں ایک محدس ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لہلا کو تو جو دیکھا اس کی نماز تو ایسی نہیں ہوتی تھی معلوم ہوا محدث نے تصدیق تو کر دی مگر خود ان کی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ ہر ارکن جو ہے وہ برابر ہو جو تو انہوں نے ایک حدیث کی تصدیق کر دی کہا برائے ابن عاضب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ آپ کی نماز میں تمام ارکان سب برابر ہوتے تھے مگر سوال یہ کہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا اور یہ ایک عام دستور بنتا نماز کا تو خود ابن ابیل اعلہ جو تصدیق کر رہے ہیں ان کی نماز بھی تو ویسی ہونی چاہیے تھی ان کی نماز ویسی نہیں اسی واسطے میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں اسی لیے دوسرے اہم کے کے بعد کھڑے ہو کر کے ربنال کر حمد اور دعا پڑھ لیں تو کوئی حرض نہیں بالکل صحیح کیونکہ حدیث ہے لیکن حنفیہ جو ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کبھی کبھی ایسا کیا ہے لیکن مستقل عمل نہیں ہے نماز مستقل جو چیز اصول کے درجے میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہت ہلکی ہوتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے, اپنے اکیلے سے پڑھ رہے ہوں تو آپ نے جتنی چاہے لمبے رقو کیے جتنے چاہے لمبے سجدے کیے جتنے لمبے چاہے جلسہ کیے جتنے لمبے چاہے قوما کیا نفل نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ نے یہ کیا لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تو تو پھر صحابی یہ سب کے سب جو ہیں نقل کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز سب سے ہلکی نماز ہوتی تھی تو پھر ہلکی نماز کہاں سے ہو جائے گی جب قوما کے اندر بھی اتنی لمبے لمبے قیام ہوں گے تو یہ حنفیہ کا کہنا وہ اپنے اس مزاج شریعت اور عام اصول جو ہے وہ اس پر نظر رکھنا چاہتے ہیں یہ ہے فرق دوسرا ہے امام میں اور حنفیہ میں اس واسطے حنفیہ کے نزدیک بس رب بنا لہل الحمد زیادہ سے زیادہ ہندن کثیر مبارکن طیبہ ورنہ تو ادنا درجہ جو ہے رب بنا لکل الحمد تو اتنا بھی کہہ دیا جائے تو بس کافی ہے یہ ہے حنفیہ کا کہنا چھ سر وحدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتسب قائما حتى يقول القائل قد نسيه وإذا رفع رأسه من السجد مكس حتى يقول القائل قد نسيه ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا اس بات کے اندر کہ میں تم کو نماز ایسی پڑھاؤں جیسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے دیکھا تھا کہ ہم کو آپ نے نماز پڑھائی تو میں بھی تم کو آج ایسی نماز پڑھاؤں گا کوئی کمی نہیں کروں گا اس میں تو ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ یہ وہ ایسا ایسی طرح سے نماز پڑھائی یہ نماز نے ایسا کام کیا کہ میں تم لوگوں کو وہ کام کرتے نہیں دیکھتا یعنی عام لوگ سب کے سب مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کو میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ جب روکو اپنے سر کو روکو سے اٹھاتے تھے تو وہ اتنی دیر کھڑے ہو جاتے تھے کہنے والا یوں کہتے ہیں کہ بھائی بھول گئے معلوم ہوتا ابھی ہے ابھی اب یہ سجدے میں جانا بھول گئے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے تو یہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح نہیں کرتے جیسے میں نے انس کو دیکھا اور انس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھا رہا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بھی اس طرح نماز پڑھائی اور جب انس نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا تو وہ اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ لوگ کہنے والا کہہ دے کہ شاید اب دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے وہ حد ابو بکر روبنا فی الدی قال حدثنا دسنا قال حدثنا حدسنا حماد کال اخبرانہ ثابت ان انس کالما صلیۃسلام من صلاح رسول اللہ صلاح وسلم متقاربتا و قان كان بکر بن الخطاب مدفی في فضر الفجر وكان رسول اللہ صلاح وسلم ادا قالسم اللہ علوم اوہم کی روایت جن کی ابھی روایت اوپر گزری تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی آدمی کے پیچھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی مکمل نماز پڑھتے میں نے نماز نہیں پڑھی جیسی آپ کے پیچھے نماز پڑھی پوری نماز بڑے اطمینان کے ساتھ آ آ آ یہ مکمل ہوتی تھی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز متکارف متکارف کا مطلب ہوا ہر رکن نماز کا ایک دوسرے سے ملتا جلتا اور اپنی اتنا ہی ٹائم ہر رکن کے اندر آپ کا لگتا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی نماز بھی متقارب تھی جب حضرت عمر ابن الخطہ رضی اللہ کا دور آیا تو فجر کی نماز میں انہوں نے لمبی نماز کر دیا بنسبت اور نمازوں کے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سو سو سے پڑی ہیں تو یہ حضرت عمر کی کوئی اپنی ایجاد نہیں تھی لیکن جو ہو سکتا ہے کہ اور میں بھی لوگ ایسی کر رہے ہیں عزت عمر نے وہ فرق کو خ... باقی پھر سے لوٹا دیا جو فرق ختم کر دیا تھا صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ شاید آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے پھر آپ سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے شاید آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے تو اتنی دیر تک آپ بیٹھتے تھے حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ظہیر قال حدثنا ابو اعصاق دوسری صنعت و حدسنا بن اخبر قال خیسم انبیس ابن عزیب کالحدن البرا وغیر القزن خلف رسول اللہ, اللہ وسلم فیض احدا الرقن یعنی ضہر حتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حتح والی سم یقیر و مراسدن یہاں سے جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ مختیوں کو ایک امام کے پیچھے کس طرح سے اپنا عمل کرنا چاہیے یہ مسئلہ یہاں سے آیا تو عبداللہ ابن عزید کہتے ہیں کہ مجھ سے برا ابن عازب رضی اللہ نے حدیث بیان کی اور وہ کوئی جھوٹے آدمی نہیں تھے مطلب یہ ایسا نہیں کسی کو شک ہو رہا ہے برا ابن عازب کے جھوٹا ہونے سچا ہونے میں وہ تو حسا لیکن جیسا یوں ایک بات کو میں جان ڈالنے کے واسطے تو یوں کہ بھئی کوئی کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو حالانکہ وہ جو جن کے سامنے حدیث بیان کر رہے وہ بھی براہ کو کوئی جھوٹا نہیں سمجھتے تو وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ وہ سب تمام صحابہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ رکوع سے اپنا سر مبارک کو اٹھاتے تو میں کسی کو نہیں دیکھتا تھا کہ وہ اپنی کمر کو جھکائے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر رکھ دے معلوم ہوا کہ یہ ادب ملا کہ امام سجدے میں پہنچ جائے تب رکو یہ جو ہے یہ جو مختی جو ہیں اپنے رکو کے بعد جو اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں تب وہ جھکنا شروع ہوں یعنی کہ صاحب امام تو بھی وہ اللہ اکبری کہہ رہا وہ پہنچ بھی لیے وہاں تک جلدی سے یا نہیں بادلوں کو دیکھا ہوگا نا کہ صاحب نماز میں اتنی زبردست ایکسرسائز ان کی ہوتی خدا جانے کہاں سے کرنٹ آ جاتا ہے؟ کھڑا کھڑا کھٹ تو یہ غلط ہے امام کو پہلے سجدے میں پہنچ جانا ہے ان کی پیشانی رکھی جائے تب مقتدی جو ہیں وہ قوما سے سجدے کی طرف چلیں یہ برا ابن عظم کہہ رہے ہیں <تصفح> تو کوئی میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی کمر کو چکایا ہو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک کو زمین پر رکھ دیا ہو پھر ان کے بعد جو ہے سجدہ کرنے کے لیے لوگ چکا کرتے تھے حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سام الانطاكي قال حدثنا ابراهيم بن ابراهيم بن محمد ابو اساق الفزاري عن ابي اساق الشيباني عن محالب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركعوا ركعوا واذا رفعوا رفعوا اسوا من الركوع فقال سمي الله لمن حمد لم نزل قياما حتى قد وضع وجهه في الارض ثم نصب وہ مضمون ہے کہ محارب ابن دسا عبداللہ ابن یزید ممبر پر فرما رہے تھے کہ ہم سے برائے ابن عازم نے حدیث بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب آپ رکو کرتے لوگ رکو کرتے جب آپ اپنے سر مبارک کو رقو سے اٹھاتے تو آپ کہتے سمی اللہ علب الحمیدہ اور ہم کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پیش کو زمین کے اوپر رکھ دیا ہے پھر ہم آپ کی اتباع میں سجدے میں جاتے تھے حدثنا محر محرز ابن ااون ابن ابی قال حدثنا خلف ابن خلیفہ الز ابو احمد انیل ولید ابن سری مولا عل امر ابن ہو رہی ہو رہی کالا صلی تو خلف البی صلی اللہ علیہ الفجر فسم تو اب تک تو یہ حدیث آئی تھی اب ابن عظب کی اب یہ دوسری حدیث امربن ہو رہی اس کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور میں نے آپ کی قرآد کو سنا تھا خوب یاد ہے فلاح اقسیم و بالکل نسل جواہ بالکل کہا کرتے ہیں ارے بھائی میرے کان میں تو آواز گونج رہی ہے فران وہ فرانی آیت یہ مطلب تھوڑی خالی ایک آیت پڑی تھی ایک ایک ہوتا ہے یادداشت میں تو مطلب سورہ سما ان شقت آپ نے فجر کی نماز میں پڑھی تو کوئی آدمی بھی ہم میں سے اپنی کمر کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر سجدے میں پہنچ جاتے تب کوئی ہم لوگ سجدے کے لیے جھکا کرتے باب آئے تھے ان کے متعلق حدیث ہیں ایک تو یہ کہ نماز کے تمام ارکان وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ادا ہونے چاہیے اور جلدی سے نہیں بلکہ یہ کہ رکو میں بھی یہ اطمینان ہے رکو سے کھڑے ہونے میں بھی اطمینان ہے سجدے میں سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے میں تمام ارکان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کس طرح سے ادا کیا کرتے اس کے بعد پھر دوسرا بات تھا کہ امام کی پیروی جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام سے پہلے پہنچ جائیں یا جا امام کے ساتھ امام ذرا جھکنا شروع ہوا تو خود بھی فوراً ہی جھک گئے یہ نہیں بلکہ یہ کہ امام پورے طور پر منتقل ہو جائے دوسرے رکن میں تب جو ہے مختدی شروع کرے منتقل ہونا جیسا رقو سجدے میں جانا ہے تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ دیتے تھے زمین پر سجدے میں تب یہ صحابہ جو ہیں وہ شروع ہوتے تھے سجدے کی طرف جانا یہی ہے وہ اتباع اور اقتدار کے معنی جو بعض لوگ یہ کہ امام جیسے ہی جھکنا شروع ہوا وہ بھی جھکنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ وہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ امام سے پہلے آپ پہنچ جائے جلدی سے تو اس لیے یہ ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ایک ہی رفتار جو ہے حرکت کرنے کی ہو ہو سکتا ہے کہ مقتدی ذرا تیز پہنچ گیا جب ایک ساتھی چلے تو وہ جلدی پہنچ جائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی اس لیے یہ ہونا چاہیے کہ امام پہنچ جائے اس جگہ رکو میں پہلے پہنچ جائے تب رک میں جانے کی وہ ابتدا کریں مختدی اسی طرح سے وہ کھڑا ہو جائے پورے طور پر حمیدہ کہتے ہوئے اس کے بعد مختدی کو کھڑا ہونا شروع کرنا چاہیے اسی طرح سے سجدے میں جانا تب جا کر اقتدا صحیح ہوگی ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آئی اور عقلن بھی یہی بات ہے اب ایک حدیث اس میں آئی تھی کہ جس میں کرتے تھے تو وہ اتنی دیر ٹھہرتے تھے کہ کہتے ہیں راوی کہ میں اتنی دیر کے اندر اللہم ربنا لک الحمد مل و مل و مل اف مل اف ماشیت و من اللہ مربنا شادو آہل الصناسد مامنا طلع فوز الجدی بنکل جد اتنا میں پڑھ لوں اتنی دیر تک وہ امام صاحب جو رقو سے اٹھ کر کے کھڑے ہی رہتے تھے سجدے میں نہیں جاتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو دعا ہے یہ یعنی انہوں نے اس لیے کہی ہے کہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقو سے اٹھ کر دعا مانگی ہے اب میں وہ حدیث لے رہا ہوں کہ عبداللہ ابھی اوفا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی کمر کو کمر مبارک کو رکو سے اٹھایا تو آپ نے فرمایا سامع اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ عمراوات اللہ علیہ کا مانا تو یہ کہ اللہ نے سن لیا جس نے بھی اس کی حمد کی اس کے بعد یہ کہ اللہ ربنا الحمد اے اللہ ہمارے پروردگار حمد اور سن تو آپ ہی کی ہے اس کے بعد مل السماوات و مد وہ حمد جو آسمانوں کو بھر دے زمین کو بھر دے اور جو کچھ بھی آپ ان کے علاوہ چاہیں آسمان اور زمین کیونکہ ہم کو تو معلوم نہیں ہم تو سمجھتے ہیں آسمان اور زمین ہوں گے پوری کائنات ہم کو کیا پتا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھر دے وہ ہم دراصل آپ کی ہے کیونکہ ساری مخلوقات آپ کی ہیں تو یہ آپ نے فرمایا اچھا اور اس آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان میں بھی یہ سب الفاظ ہیں تو اس لیے میں ان ساری حدیثوں کو نہیں لیتا سوائے ایک حدیث کے جس میں یہ بھی ہے اللہ متا بلجی و البارد اللہ مطرنی مین جنوب القسا تو مین مین من الوسخ اور ایک اور روایت من درس جس کے معنی یہ ہو گیا کہ آپ نے رکو سے اٹھنے کے بعد وہ الفاظ کہہ کر یہ دعا بھی مانگی اے اللہ مجھے اولا اور برف جو ہے اور ٹھنڈے پانی سے مجھے پاک کر دے مطلب یہ کہ دھونا کسی چیز کا ایسی طرح سے کہ साफ ستھرا बिल्कुल ہو جائے پانی صاف ہوگا تو صفائی بھی پوری ہوگی ظاہر ہے کہ اولے کا اور برف کا پانی تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے پھر یہ کہ بدن پہ پڑے گرم موسم کے اندر تو سکون بھی ملتا ہے تو ایسی پاکی اور سکون عطا فرما دے اور مجھے گنا سے اور ایسا پاک کرتے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک صاف ہو, ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ دعا مانگتے تھے تو میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات کہی تھی کہ بعض دوسرے فکہ جیسے شوافے ہنا وہ تو اس طرف گئے کہ ہاں ٹھیک ہے جتنی بھی دعائیں ہیں مانگ سکتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک تو فضیلت ہوگی رکو سے اٹھنے کے بعد ان تمام دعاؤں کو مانگا جائے دلیل دلیل حدیث ہیں کیا حدیث آ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگی تھی میں نے کہا تھا کہ حنفیہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب نماز پڑھائی جا رہی فرض نماز ہے اور امام خاص طور پر اس کو یہ سب لمبی چوڑی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے اور وہ سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنالیہ کرم اس پر قناعت کریں اللہ ربنا علیہ کیوں؟ اس کی ایک دلیل تو میں نے یہ صرف یہی دی تھی انہیں صاحب کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام روایتوں کو اگر سامنے رکھیں تو ایک پرنسپل جو آتا ہے یہ تو ہے تفصیلات اور جزیات لیکن ایک بطور پرنسپل کی جو چیز سامنے آتی وہ یہ کہ امام جب نماز ہے تو احفسلات یعنی نماز ہلکی ہونی چاہیے آپ نے صحابہ کو بھی اس کی ہدایت دی جب آپ کے سامنے شکایت لائی گئی کہ فلاں صاحب جو ہے لمبی نماز پڑھاتے ہیں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو, تو آپ گُس سے ہو گئے اسی طرح ارس رضی اللہ اور دوسرے راوی بھی کہتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز درمیانی درجے کی ہوتی تھی اور مکمل ہوتی تھی تو معلوم ہوا کہ امام کے تعلق سے جب آپ نے ایک ہدایت یہ دے دی کہ نماز جو ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے کیونکہ اس کے اندر بیمار بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں عذر والے بھی ہوتے ہیں ضرورت والے بھی ہوتے ہیں ان سب کی رعایت ہونی چاہیے تو یہ ایک پرنسپل ہے جو نبی نے ایسے انداز میں ہدایت دی اب اگر ہم یوں کہیں کہ نہیں فضیلت اس کو ہے کہ آپ رکو کے اندر اتنے تصویہات پڑھیں رکو سے اٹھ کر کے اتنی لمبی دوری دعائیں کریں تو پھر وہ نماز ہلکی کہاں سے رہے گی تو بھاری ہو جائے گی یہ تو ہے ان کا کہنا رہ گئی یہ کہ جواب ان حدیثوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں اس جس کو قدت میں لا رہے ہیں شباب اور ہنا تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آپ نے کیا ہے ایک تو یہ کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے یا خود پڑھ رہے تھے نفل تھی کہ فرض تھی کوئی ذکر حدیث میں نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ بیان جواز کے واسطے اس کا معنی یہ ہو ہوگا کہ اگر کوئی شخصی اللہ علم الحمیدہ ربن الکلم سے آگے کچھ بڑھا کر کے تو کوئی شخص سب پر نہ لگاتے کہ دیکھو میاں یہ کتنا گمراہ آدمی ہے اس لیے بیان جواز کے واسطے آپ نے بتلایا اور دلیل اس بات کی ہے کہ دیکھیے سارے کے سارے ائمہ اور محدثین اور فخار علماء سب یہ کہتے ہیں کہ سمی اللہ علم الحمیدہ تو زور سے کہے گا امام لیکن ربنا علیہ کرم تو زور سے نہیں کہے گا یہ زور سے کہے گا تو وہ تو آج تک ہی کہے گا نا سوال یہ ہے کہ آپ نے سمیع اللہ علیہ الرحمد کہا ربنا ابانک الحمد کہا اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مل استماعتی اشیت منشین بعدوں یہ بھی تو آپ نے جب زور سے کہا تبھی تو صحابی نے سنا ہے آج سے کہا ہوتا ہے تو خاندے صحابی سنتے تو ظاہر ہے کہ آپ نے بیان جواز کے واسطے یہ صورت اختیار کی تھی تاکہ صحابہ اس کو سننے سنانے کے واسطے آپ نے عمل کیا تھا آپ کا ہمیشہ کا عمل یہ نہیں تھا اس کو کہتے ہیں بیان جواز تو یہ ان کی دلیل ہے بارہ ہم کون سی میں فیصلہ کرنے والے میں نے شواف اور حنافیلا کی دلیل دے دی حنافیہ کی دلیل دے دی اس لیے یہ نہ ہو کے ساتھ فلانے جو ہیں وہ حدیث کے خلاف ہیں یا ان کے پاس حدیث نہیں اسی میں اسی کو کہا کرتا ہوں کہ فقہ کے سامنے یہ حدیثیں ہوتی ہیں اصول ہوتے ہیں کلیات کل ہوتے ہیں یا انہی کا مقام ہے کہ ان میں سے کس کو منتخب کریں تو یہ اس لیے ہم کوئی اعتراض نہیں کسی پر نہیں کریں گے حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن وبي سيب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عويين قال اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن, عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس <دلوقہ> لم من مبشرات الا صالحة المسلم اوترا له ان نہم قمسرا تنو الح المسلم راک اناج وام فہدید یہاں سے باپ شروع ہوا ہے اچھا حفیظیں جو آ رہی ہیں تو ان کا تعلق ہوگا اس بات سے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن شریف پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے کھڑو ہو تو پڑھتے ہیں اور وجہ اس کی یوں یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے ذکر میں افضل ترین ذکر جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے ایک حدیث نے موجود ہے افضل ذکر تلاوت قرآن ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اللہ سے دعائیں مانگنا قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ روک رہی ہو یعنی کیا مطلب کہ دعاؤں میں اپنا وقت لگانا جو تھا اس کا تلاوت قرآن میں لگ گیا اس کا پورا وقت تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ خوب دیں گے جیسے دعا مانگنے والے کو دیا کرتے ہیں ہاں اس نے دعا نہیں مانگی کیوں اس لیے کہ تلاوت قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس میں لگ گیا دعا مانتا تو جو مانگتا نے اس کو دے دیں گے اس لیے کہ اس سے اعلیٰ ترین کام میں لگا ہوا ہے اور وہ ہے تلاوت قرآن تو معلوم ہے ان سب حدیثوں کو سامنے رکھنے سے بات سمجھنے آتی میں جب قرآن شریف کی تلاوت ہے اصل بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کے میں بتاؤں اور وہ یہ کہ بعض وہ علماء جن کے جن کی اسپیشلائزیشن خاص طور پر جو ہے وہ حکمت شریعہ ہے کہ شریعت کی وزڈم جو ہے وہ اس پر جیسے شاہ اللہ ہیں ازمان محمد قاسم نانوتری ہیں اور ان سے پہلے امام راضی ہیں یہ سب ادراج جو ہیں وہ, وہ ہیں جن کو حکمت شریعہ کے ماہرین کہا جاتا ان کا کہنا یہ کہ دراصل نماز جو ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہی اصل ہے نماز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نماز اور قرآن کا کی حیثیت ایسی ہے جیسے برتن اور برتن کے اندر کوئی چیز جس کو آپ کہتے ہیں ضرف اینڈ تو برتن مضروف جو برتن کے اندر ہے تو یہی حیثیت ہے تلاوت قرآن کی اور نماز کی کہ نماز ظرف ہے اور اس کے اندر قرآن شریف کی تلاوت جو ہے وہ مضروف ہے تو ظاہر ہے کہ آپ چاہے کتنا بھی قیمتی برتن رکھیں مقصود کیا ہوگا مقصود برتن ہے یہ جو برتن کے اندر جو چیز ہے وہ مقصود ہے چاہے کہ کب آپ چاہے پانچ چھ ڈالر کی خرید کے لائیں بیس ڈالر کے لائیں لیکن وہ چائے جو اس کے اندر ہے چاہے وہ پانچ پیسے کی ہے پانچ سینٹ کی ہے مقصود تو وہی ہے اسی واضح تو آپ پیالی لے کر آئیں تو مقصود جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے نماز اس کے لیے بہترین ضرف ہے جیسے میں ایک اور اس کو بھی اور جب مثال آئی تو دے ہی دوں چائے تو آپ کہیں بھی پی سکتے ہیں مٹی کے پیالے میں پی لیں لیکن آخر کیا بات ہے کہ وہی چائے جو پانچ سینٹ کی پیکٹ ہے اور پانی تو فری کا ہے اسی چائے کو آپ مٹی کے پیالے میں جو ہو سکتا ہے کہ چار پانچ پیسے کا ہو تو میں اس میں نہیں پینا چاہتے آپ پانچ ڈالر بیس ڈالر پچیس ڈالر کی جو ہے وہ آپ پیالی لیا کر کے کب اس میں کیوں پیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ بھائی زرف کے اعلی ہونے سے مضروف جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ مضروف جو ہے یہ بہت محبوب ہے جب یہ محبوب ہے اس کے واسطے بھی آپ ظرف جو ہے بہت اچھا تلاش کرتے ہیں اسی طرح سے قرآن شریف چونکہ بہت عظمت والی چیز ہے اس لیے اس کے لئے ظرف جو ہے وہ بھی بہت اعلیٰ ترین اور وہ نماز رکھا گیا یہ ان کی حکمت شریعہ کے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے صاحب وہ کہاں سے نکال کے لائن ہے یہ بات آپ کہیں گے کہ بھائی خالی اخری گھوڑے دوڑاتے ہیں کیا نہیں نہیں ایسا ان میں سے کوئی نہیں کرتا کوئی ہمت نہیں کرتا دین کے اندر جو ہے کوئی بات جو ہے اس کی کوئی سر پیر نہ ہو اور کہہ دیں کم سے کم جس کو جو مسنت علماء اس سے توقع نہیں ہے اس بات ان کی نظر گئی ہے قرآن شریف کی ایک آیت پر اور وہ یہ ہے کہ عقیم اصلاط لدروق دروح کی شمسی لا کا ثقیل وہ قرآن الفجر اور قرآن الفجر کا مانا فجر کا قرآن یعنی صبح کے وقت کا قرآن پڑھنا نماز قائم کرو اقیم علی درو کی شمسی لا کا شکل ان اوقات میں نماز قائم کرو اور اس کے بعد یہ کہ وہ قرآن الفجر اور فجر کا قرآن یہ کیا بات ہوئی جی فجر کا قرآن اس کو قائم کرو تمام مفسرین علماء سب کے سب یہ کہتے ہیں وہ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے فجر کی نماز مراد دیکھیں قرآن بولا گیا اور مراد لی جا رہی نماز کیوں اس لیے کہ نماز میں اہم ترین جز جو ہے وہ قرآن ہی کا پڑھنا ہے یہ اس سے نکلا ہے تو میں یہ کہا تھا کہ قرآن جب بہت اعلیٰ ترین چیز ہے اور مظروف ہے اور نماز اس میں ظرف ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جب قرآن شریف کی اہمیت اور عظمت اتنی ہے اور ہونی چاہیے تو پھر ہم کھڑے ہی ہو کر کہاں کو پڑھیں ہم کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن شریف اور پڑھتے ہی ہیں ہم رکو میں بھی قرآن شریف پڑھ لیں ہم سجدے میں بھی قرآن شریف پڑھ لیں بیٹھے ہیں تو اس میں بھی قرآن شریف پڑھ لیں کیا حرج ہے یہ اب سننے آگے میری تقریر کے بعد یہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں پڑھیں ہم سبحان اللہ سبحان عثمان ربی العظیم ٹھیک ہے سبحان ربی عظیم بہت اچھی چیز ہے لیکن سے اچھی تو نہیں کیوں ہم ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے مگر سے اچھی تو نہیں یہ ایک دماغ میں ایک بات ہی آ سکتی ہے ان ساری جو میں نے تقریب کی اس کے بعد تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کچھ فرمایا ہے وہ ان روایتوں کے اندر ہے آپ نے یہ حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا ظاہر اس وقت کی بات ہے جب آپ بیمار ہیں مرض وفات میں ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے حجر مبارک میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا مبارک مسجد کے بالکل قریب پردہ جہاں دروازے پہ پڑا ہوا تھا تو وہاں آپ ہوں گے آپ نے پردہ ہٹایا اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صفیں بنائے ہوئے تھے ہو سکتا ہے نماز ابھی نہ شروع ہوئی ہو صف بنی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں نبوت کی جو مبصرات ہیں ان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے اچھے خواب کے کیوں جن کو مسلمان دیکھتا ہے یا مسلمان کے لیے کوئی دوسرے جو ہے اس کو وہ خواب دکھایا جاتا ہے ایک مسلمان کے لیے تو کسی مسلمان کے لیے ایک مسلمان خواب دیکھے یا وہ خود اپنے تعلق سے کوئی خواب دیکھے تو اس کو کہتے ہیں اس لحا یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کیونکہ نبی کو بھی تو خابی سے بات شروع ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی نبی کے خواب جو ہیں وہ وہی ہیں کہ نہیں ہے بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلم میں اپنے سبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا یا بنیا انی اراطلم انی ازب بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں سیوا کر رہا ہوں خواب کی بات تھی تو تمہاری کیا رہے بیٹے نے کیا فرمایا کالیا ابت فال ماں تم اباجان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کام کر لیجیے اگر آپ نے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا اللہ کا حکم ہے یہ تو نبی کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہی جو ہے وہ نبوت کا حصہ غیر نبی کو تھوڑی وحی آتی اس کو وحی وہی کہیں گے اصطلاحی اصطلاح وہی کا اطلاق اللہ کی طرف سے جو بات نبی کو پہنچے اسی پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے تو اس بات سے جب وحی نبوت کا حصہ ہوئی اور نبی کا خواب وہی ہے تو یوں کہیں گے کہ یہ بھی نبوت کا حصہ ہوا نبی کے لیے اب ظاہر ہے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا وہ نیک ہی ہوگا خواب اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کو جو نیک اچھا خواب نظر آتا ہے بس نبوت کے حصوں میں سے یہی ایک حصہ باقی رہ گیا اب نبوت کچھ باقی نہیں رہیں تو اس واسطے ایسا ہوا کہ جیسے دروازہ بند ہو گیا اب کوئی نبی آنے والا نہیں نہ کسی بھی طرح کی نبوت اب قائم نہیں ہوگی دنیا میں ہاں یہ رویا صالحہ ہیں جو مسلمان کو دکھائی, دکھائی دیتے رہیں گے یہ بھی ایک نبوت کا حصہ ہے یہ آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا سن لو اس بات کو مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ میں قرآن شریف کی قرآت کروں بحالت رکو اور بحالت سجدہ بات ہو گئی اب کوئی شخص اپنی منطق چلانے بیٹھ جائے اپنی لاجک اپنے آخری یہ اس کو کہیں گے آخری گھوڑا کیوں صاحب اگر قرآن شریف افضل ہے روکوں میں کیوں نہیں پڑھیں گے جواب اس کا کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں قرآن شریف پڑھنا افضل ہے مگر نبی سے ثابت نہیں صاحب سدے میں کیوں نہیں پڑھ سکتے نبی سے ثابت نہیں نبی روک رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی نبی اعلی ترین چیز سے روک کر کی طرف امت کو نہیں گے ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات ہماری عقل کا قصور ہے ہماری عقل میں تو بات ہی آ رہی تھی افضل ہے قرآن افضل ہے تو رقو اور سجا میں قرآن پڑھنا چاہیے نبی نے کہا سے کہ نہیں اس لیے میں نے کہا کہ اصل میں اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہر دینی معاملے کے اندر کہ ہمارے سر میں بھیجا نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتی اے نیا یہاں بے وقوفی یاقلمندی کا مسئلہ نہیں نبی کی پیروی کا مسئلہ ہے دین وہ ہے کہ جو نبی لے کر آئیں ہم کو سمجھ میں آتی ہو کہ نہ سمجھ میں آتی ہوں یہ ہے تو علاوین تو خوب سن لو مجھے روکا گیا اس بات سے کہ میں قرآن شریف پڑھوں بحالت رکوع یا بحالت سجدہ فرمایا جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں تو اپنے رب کی بڑائی بیان کروں سبحان ربی اللہ دین اس میں تعظیم ہے اللہ کی وہ مت سجود اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں تم دعا کے لیے جدوجہد کرو اس میں سجدے کے اندر دعائیں مانگ سکتے ہو لیکن قرآن شریف دونوں بینی پڑھنا اور فقہ یہ زیادہ اس بات کا امکان یا قریب ہے اس بات کے کہ سجدے میں کی جانے والی دعا تمہارے لیے تمہاری دعائیں قبول کی جائیں کیونکہ سجدہ جو ہے یہ ساری جو حالتیں انسان کی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ ترین حالت جو اللہ سے بندے کو قریب کرنے والی ہے وہ سجدے کی حالت ہے حالتیں کیا ہوں گی یہ آدمی کھڑا ہوا ہے آدمی بیٹھا ہوا ہے یا آدمی لیتا ہوا ہے یہ آدمی رکو میں ہے یہ آدمی سجدے میں یہ تو حالتیں ہو سکتی انسان کی ان میں وہ حالت کہ جو بندے کو اللہ سے زیادہ قریب کرنے والی ہو وہ سجدے کی حالت ہے جب اس حالت میں ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ سے جتنا قریب ہو گیا جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے اس لیے آپ نے فرمایا کہ سجدے میں یہ بات ہے اسی لیے سجدے میں بعض کیا کہتے ہیں دعائیں لمبی لمبی مانگنا بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قرآن شریف کی کسی آیت کا پڑھنا ثابت ہے بھی تو وہ بھی بطور تلاوت قرآن کے نہیں بلکہ صرف وہ دعا جو ہے اس کے اندر کوئی وہی جو آیت جو ہے اس کے اندر کوئی دعا ہے یا کوئی قیامت کی کوئی حوالناکی کو لینا ہے اس پر آپ رو رہے ہیں بھارت سجدہ یا پھر وہ سجدہ جو ہے وہ نماز کا سجدہ نہیں بلکہ نماز سے ہٹ کر سجدہ ہے وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے یہ اسی بات سے یہاں بھی فکہ میں جو جن کی نظر اس پر ہے کہ عام نماز ہلکی پھلکی ہونی چاہیے وہ اسی پر گئے ہیں کہ سجدے کے اندر رخو کے اندر بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ ہو دعائیں مانگنی نفری, نفری نمازوں کے اندر مانگ لو لیکن فرض نماز کے اندر جو ہے صرف صبح ربی اللہ عدیم ربی العلیٰ پابندی سے یہی ثابت ہے اور لہٰذا وہی ہوگا دعائیں نواز کے اندر کر لو یا بغیر نماز کے جو سجدے ہیں ان کے اندر مانگ لو يحيح حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني سليمان بن صحيم عن ابراهيم ابن عبدالله ابن معبد بن عباس نبي عن عبدالله ابن عباس قال كشف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السطرة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت السلام مرات انه لم يبق من منبشرات نبوة الا الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح او ترى لهو مدر اب مصری حدیث سفیان اتنے عباسی کی روایت یہ بھی ہے جو اور راضی ہیں ان میں فرق ہے کہ وہ دوسری صنعت ہے اس کی دوسری صنعت ہے فرق کیا ہے اس میں کیونکہ پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ آپ نے پردہ اٹھایا اور لوگ جو ہیں صفے باندھے کھڑے تھے میں نے اب یہ بات کہی تھی کہ یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے مرض وفات میں لیکن حدیث میں وہ لفظ نہیں تھا اس میں ہے ابن بات چیت سے میں یہ ہے کہ آپ نے پردہ اٹھایا اور آپ کا سر مبارک جو ہے اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا بندھا ہوا تھا معصوب سواد سے وہ ہے سر کو جیسے باندھ دیتے ہیں نا ایک کپڑا سر میں درد ہو رہا ہے سر بھاری ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ کپڑا کس کے باندھ دیتے ہیں اس کو معصوب الرأس بولتے ہیں پٹی جو ہے وہ باندھی گئی ہے کوئی کپڑا کوئی روپٹا وغیرہ جو باندھ آپ نے جو آپ کے سر میں درد ہوگا اس مرض کے اندر بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ سر مبارک باندھے ہوئے تھے آپ نے پردہ ہٹایا اور اس وقت آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے اے, اے اللہ میں نے پہنچا دیا اے اللہ میں نے پہنچا دیا مطلب یہ کہ اب برض وفات ہے تو اب یہ اب آپ کی توجہ جو در ہے کہ دنیا میں جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ کام میں نے پورا کر دیا ہے میرے چلچراؤ کا وقت ہے اس لیے اللہ کو فرما رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا پھر اس کے بعد آپ نے بھی فرمایا کہ اب نبوت کا کوئی سباقی نہیں رہا مطلب یہ ہے کہ اب میں, اب میں بھی جا رہا ہوں آگے اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں نبوت کا کوئی سباقی نہیں رہا سوائے اچھے خواب کے جس کو نیک بندہ دیکھے وہاں مسلمان کا ذکر تھا یہاں اسفالح کا لفظ ہے ایک نیک بندہ دیکھے یا اس کے لیے کوئی اور, کوئی اور دیکھے یا دکھلایا جائے تو اچھے مسلمان نیک بندوں کے خواب اچھے ہوتے ہیں حرب و عیصح ابن ابراہیم قال ظہیر حردسنا جریر ان منصور ان اب دوحہ ان مسروخ ان قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر ہی وسجودی صبح نق اللہ ربنا و حمد کا اللہ مکھی یہ تو نماز سے متعلق حدیثیں چل رہی اور یہ کہ رکو میں اور سجدے میں تو یہ معلوم ہوا کہ رکو میں تو آپ نے فرما دیا رکو اور سجدے میں کہ قرآن شریف نہ پڑھا جائے اور رکو میں یہ ہے کہ صرف تصبیح ہوں سجدے کے بارے میں جو حتیث آئی اس میں یہ کہ تصدیح اور دعا یہ دونوں کا ذکر ملتا ہے تو اس کے لئے میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا تو کہا اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اب یہاں جو کسرت کے ساتھ آپ کیا کرتے پڑھتے تھے سبحان کلّا وہ بھی حمد سبحان کل ربانہ وہ بھی حدق اللہ فیلی بس اتنا یہ آپ اس کی کسرت کرتے تھے اور ایسا کہتی کہ یہ تو اول القرآن ایسا کرتے ہوئے آپ قرآن حکیم کی کا جو حکم ہے اس کی تعمیل اس طرح سے کرتے تھے قرآن شریف کا حکم کیا ہے تصب بے حمد ربی تو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں تو استغفار کا بھی کیوں کہ ہے؟ اس لیے اللہ مقیلی اور سبحان کا میں تسبیح آ گئی اور وہ بے حمد میں ہمت آ گئی تو یہ ساری چیزیں آپ جو اس طرح فرماتے تھے تو قرآن شریف کے حکم جو ہے اس پر عمل جس طرح ہوتا تھا تو سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم اور سبحان العظیم تو یہ جو بات یہ بھی کوئی حدیث کے خلاف نہیں اس لیے کہ تو سب ربیک العظیم جو ہے جب یہ ہوا آپ نے فرمایا اجالو فی رکوعکم حکم اور سبسم رب اللہ جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اجالو فی سجودکم حکم اس لیے سبحان ربی العلی سجدو میں سبحان ربی العظیم جو ہے رکو میں آپ نے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات میں ہوا ہو اور اس سے پہلے آپ سبحان صلّہ ربانہ وبی حمیقہ اللہ لی یہ پڑھ لیتے ہوں یہ بظاہر سمجھ میں آتا ہے پھر یہ کہ یہ ایک آپ کا اپنا عمل ہے اور وہ جو میں نے ابھی نقل کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ اس میں حکم ہے کہ ایسا کر لو اور اہل محدثین کے ہاں اور فخا کے یہاں ایک اصول یہ ہے کہ نبی کا اپنا عمل اگر ہو ایک اور فرمانا اور ارشاد جو آپ کا ہے وہ ہے اور دوسرا تو ہم آپ کے ارشاد کو لیں گے حکم کو لیں گے آپ کے عمل کو چھوڑ دیں گے کیوں اس لیے کہ عمل ہو سکتا ہے آپ کے لئے خاص ہو لیکن جب آپ حکم دے رہے ہیں اس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں حکم تو آپ نے دیا تو اس پر عمل ہونا ہے اس لیے جب آپ نے فرمایا کہ سبحان ربی العظیم جو ہے اس کو اپنے رقو میں اور سبحان ربی العلی سجدے میں کر لو تو یہ حکم ہو گیا اس لیے سب اس کو لے رہے ہیں ہاں حدیثوں میں یہ ہے کہ اس لیے اگر کوئی سبحان اور کلّنا ہم بھی کا اللہ مفیلی رقو اور سجدے میں پڑھ لے تو اس کو گنہگار نہیں کہیں گے حدیث میں تو ہے موجود ہے بارہ آپ نے کیا حدثنا أبو بكر بن أبي شعب وابو قريب قالا حدثنا أبو معاوي عن العامش عن, عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي جعلت لي علامة علام فی امتی ازارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے انتقال سے پہلے کثرت کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے صبح الیک یہ کا زیادہ پڑھا کرتے تھے صبح اللہ اوبھی ہمدیکا اس تقرر کا واتو بھئی یہاں اس حدیث میں ذکر اس کا بالکل نہیں ہے کہ رقوم ہے یہ سجدے میں بس ہے کہ آپ اس کی بکثرت یہی پڑھتے رہتے صبح اللہ اور ہم دیکھا اس تقرو کا واتوبھائی رہے باتو بھی رہی। تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رس کے یار رسول اللہ یہ کیسے الفاظ ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اب یہ عہدستہ کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ پہلے میں نہیں دیکھتی تھی ان لفظوں کو کے پڑھنے کو کثرت کے ساتھ اب آپ ان لفظوں کو خاص اہتمام کے ساتھ بکثرت پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں مطلب اس کا اس کی کوئی وجہ ہے یہ پوچھا ہوگا تائشہ نے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے میری امت کے معاملے میں ایک نشانی مقرر کر دی ہے کہ جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو پھر میں یہ الفاظ میں ان کو پڑھا کروں اور وہ اس کا ذکر کہاں ہے اذا انسر اللہ والفتح اذا انسر اللہ والفتح یہ سورت جو ہے سورت نسل اس میں یہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی یہ آ جائے یہ آ گئی کا ترجمہ کریں اور والفتح اب فتح بھی ہو گیا یعنی فتح مکہ اللہ کی مدد آنے کے معنی یہ کہ اسلام جس طرح سے پہلے کمزور تھا وہ صورت اب باقی نہیں رہی بلکہ اسلام جزیرت العرب میں اب اس کی طاقت تسلیم کی جانے لگی اور قوموں نے اس کی حیثیت کو مان لیا ہے اور فتح مکہ بھی ہو گئی تو وراعی تنہا سے خرون قی دین اللہ افوا جا اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں اب تو فوج در فوج اور جماعتیں اور برادریاں قبیلے قومیں وہ تو اس طرح سے اب داخل ہو رہی کہاں تو ایک زمانہ وہ تھا کہ مہینوں کی محنت کے بعد ایک آدھا کوئی آ جاتا تھا لیکن اب تو یہ ہے کہ پورے گاؤں کے گاؤں اور بستیاں کی بستیاں اور قوم اور قبیلے وہ داخل ہونے لگے ہیں اسلام میں تو مطلب یہ کہ اب اسلام زور میں آگے اب کمزور نہ رہا تو اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ فصب بے حمد ربی کا ہو آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھیے اور اس سے مغفرت چاہیے ان کا نہ توابا میرا شبہ و توبہ قبول کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے تو یہ ہے سورہ نسر تو آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کیا کہ سبحان صم و بحمدی کا و کا بات اس كى كسرت شروع كردى آپ نے وہی بتایا کہ میرے لیے ایک علامت تھی وہ علامت جب سامنے آ گئی اور میں نے دیکھ لیا کہ ہاں اب واقعی اسلام زوروں پہ آ چکا ہے تو میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا جو حکم مجھے دیا گیا تھا اسی واسطے یہ بات بھی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس سورت کے معنی جو ہیں وہ کسی پر اتنے زیادہ سب لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی کہ اس صورت میں کس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے سب سمجھے کہ بھائی صلی اللہ میں نے ایک خوشخبری دی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما صحابہ میں کم عمر سے کہیے کہ ابھی پورے طور پر جوان بھی نہیں ہوئے تھے بالکل نوجوان جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کی زبان میں ٹرینجر کہ بھائی ابھی دس اور بیس کے بیچ میں جن کی عمریں ہیں ایسی عمر تھی عبداللہ اپنے عباس کی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قدیم الاسلام اور عمر والے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں بڑے بڑے مار کے سر کئے ہیں علم اور فضل میں بھی کوئی کمی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کا ان کی حاضری کافی ہوئی ہے تو یہ, یہ صحابہ کا ایک مقام تھا پورے معاشرے میں تو ارے عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو کچھ زیادہ ازر توجہ کیا کرتے تھے تو ارے عمر کو محسوس ہوا کہ شاید یہ بڑی عمر والے صحابہ میرے اس عمل کو پر تعجب کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے کہ بھئی آخر ان سب بڑوں بڑوں کے ہوتے ہوئے میں ایک نوجوان کی طرف کم عمر بچہ جو ہے اس کی طرف میں خاص توجہ کرتا ہوں تو یہ ان کو ستلتی ہے بات تو تمہیں تو کیونکہ بہت ذہین آدمی تھے اس لیے انہوں نے خیال کیا فیصلہ کیا کہ میں اس مسئلے کو صاف کر دوں کہ یہ جو میں کچھ کرتا ہوں آخر اس کی وجہ کیا ہے چنانچہ صحابہ جمع تھے عبداللہ ابن عباس بھی تھے حاضر مجلس میں تو عورت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفق اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے تو صحابہ نے کہا کہ اس میں اشارہ واضح جو ہے وہ اللہ کی نعمت کی طرف ہے کہ بھئی اب اللہ کے مدد نازل ہو آ چکی ہے اور مکرمہ فتح ہو گیا مسلمان اب دنیا کے لوگ جو ہیں فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ نے اپنی مہربانی اور نعمت جو ہے بتلائی ہے اسی طرح اشارہ ہے عمر رضی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس تم بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس سورت کے سلسلے میں اللہ نے اس سورت میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا کس بات کی طرف عبداللہ بن عباس نے کہا کہ امیر المنی اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال اور انتقال کی طرف اشارہ ہے تو تمن نے کہا کہ یہ کیسے تو کہا کہ امیر المنی ہر نبی اور رسول جو ہے خاص مقصد اور پروگرام کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو اب نبی کی ضرورت نہیں رہتی اور جب نبی کی ضرورت نہیں اس کا کام پورا ہو گیا تو نبی کو پھر ساری دنیا جو ہمیشہ نہیں ڈانی نبی کو بھی نہیں ڈالنا نبی کو اٹھا لیا جاتا ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی ہے مکہ فتح ہو گیا لوگ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے لگے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ فرمایا گیا اب آپ اللہ کی طرف لو لگائیے اس کی تصویر پڑھیے اس کیجئے کیجیے یو کیجیے وہ کیجئے وہ یہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں آپ کا کام ختم ہو گیا اب جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے تو آپ کے وشال کی طرف اس میں اشارہ ہے تو حضرت من نے کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں تو اس وقت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہ جس روایت میں ہے یہ واقعہ اس کو صحابہ نے سمجھ گیا اس بات کو کہ یہ جو عمر جو ہیں ابن عباس کی طرف زیادہ جو توجہ کرتے ہیں دراصل یہ ہی اس کی ذہانت اور اس کی سمجھداری کی وجہ سے کہ جس بات پر ہم سب کی نظر نہیں گئی یہ اس بچے نے اس بات کو سمجھا تو اس میں یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے اس پر عمل کیا اور کثرت کے ساتھ آپ یہی پڑھا کرتے تھے اس کے بعد سحان اک اللہ کا سخت رکوا تو بھی لگ حسنی محمد امن الرافی قالحدناظم حدسنا مفدل انیل آمد ان مسلم بن نے مصروقان آئشہ قارت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ نزل علی اذا جا نصر اللہ الفتح يصلی صلاةً الا دعا او قال فیہا سبحانکا ربی وبحمدی کا اللہ مغفی لیتا تو آئشہ کہتی کہ میں نے جب سے کہ اذا جا الله اللہ الفتح نازل ہوئی ہے تو میں نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑتے نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ نے اس میں یہ دعا فرمائی یہ یہ کہ آپ نے رابی کے صبح ہے کہ دا کا لفظ انہوں نے کہا یا کالا کا داع کا مطلب دعا فرمائی اور کالا کا مطلب آپ نے یہ فرمایا اپنی نماز کے اندر سبحان کا ربی و بحمدی کا اللہ وفلی تو یہ اس آیت کے اس حکم پر آپ عمل فرما رہے تھے اسی لیے میں نے یہ کہا کہ فکا جو اس کو نہیں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رقو میں سبحان ربی العظیم دی اور سجدے کے اندر سبحان ربی اللہ تو یہ معلوم گا کہ یہ تو آپ کے لیے خاص حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو آپ ان لفظوں کو اس لیے رقو اور سجدے میں پڑھتے تھے لیکن آپ نے امت کو جو حکم دیا وہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ کا اسی لیے عام طور پر اس کو فقانے لیا ہے حدمی محمد بن عبل مصنح قالح حد قال قالحدن داؤود عن عامر المسرو عن, عن عائشہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُكسر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوبه إليه قال فقلت يَا رسول الله أرات تخسر من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه قالت فقال خبرني ربي عز وجل إني سأرى علامةً في أمتي فإذا رأيتها أاكسرت من قولي سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله الفتح فت مکہ اور آئے کنہ سے فرون فی دین الفاظ بحمد کا وصطف الکان کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللّہ وبی ہمبی الفر اللہ واطب علیہ اس کی کثرت کیا کرتے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ سبحان اللہ و ابھی استغفر الصفر اللّہ واتب ویل اس کی بہت کثرت فرماتے ہیں طاشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب ازو نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ میں ایک ان قریب اپنی امت کے اندر ایک نشانی دیکھوں گا سو so جب میں نے دیکھ لیا اس نشانی کو تو میں نے جو ہے نہیں جب تم اللہ نے مجھے خبر دی کہ میں ان قریب اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا سو so جب تم اس نشانی کو دیکھو تو پھر تم جو ہے سبحان اللّہ بہمی الطف اللہ واطب علیہ کی کثرت کرنا تو چنانچہ میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا کہ اذا جاء اعزاز اللہ والفتح نازل ہو گئی فتح مکہ ہو گیا اور واحطن سے فی دین اللہ افواجہ لوگوں کو بھی اسلام میں بکثرت داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اس واسطے جو ہے فصب بحمد ربی کا وصطفر اس حکوم پر بھی عمل ہونا ہے میں اس لیے سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیہ اس کی مکثرت کرتا ہوں حدثنی حسن الحلواني محمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جرير قال قلت لعطاء كيف تقول انت في الركوع قال ام اما سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فأخبرني ابن عبي مليك عن عائسة قالت افتقدت المبية صلى الله عليه وسلم زاعة ليلة فظلنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكعون أو ساجد ويقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بي أبي أنت ومي إني لفي سأن وإنك لفي آخر ابن جریج کہتے ہیں راوی تابعین میں ہیں کہ میں نے عطا ابن ابی ربا یہ بھی تابعین ہیں ابن عباس کے بڑے جریل قدر شاگردوں میں بڑے زبردست محدث ہیں تو ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے كہا كہ کہ آپ رقو ميں يہ سبحان اك اللہ سبحان اكم دكاب ایسے کیوں كيوں كہتے ركو ميں سُحان اكم لا اللہ الا انت تو انہوں نے کہا کہ میں مجھے ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہوئے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے موجود نہ پایا تو مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ اپنے اٹھ کر کے دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں ایک بیوی کے پاس سے ہوتے بیچ میں اٹھ کر رات میں کسی اور کے پاس چلا جانا یہ تو فکر کی بات ہے مجھ سے ناراض ہو گئے کیا بات ہو گئی کیوں گئے اٹھ کر آپ اس طرح سے تو فتح تصو مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ کنفرم لینے کی کوشش کی کہاں کو ہے کہاں کو ہیں اس طرح تم برا میں لوٹ کے جو اپنے کمرے میں آئی ظاہر ہے کہ آپ کے حجر مبارکہ کا دروازہ جو ہے وہ مسجد نبوبی کے اندر کھلتا تھا تو آپ نے مسجد میں جا کر دیکھا ہوا کہاں ہے پھر میں لوٹ کے اپنے کمرے میں آئی گھر میں تو میں نے تو وہاں دیکھا کہ آپ تو رکو میں ہے یا سجدے میں ہیں اور آپ پڑھ رہے سبحان کا وہ بھی ہمدیکا لا اللہ انتا تو میں نے اس پر یہ کہا کہ میرے ماں باپ میرے میری جان اور نہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں آپ ایک وقت میں ایک حالت میں ہوتے ہیں دوسرے وقت میں دوسری حالت میں مطلب یہ ہے کہ ابھی تو میرے پاس تھے یہی تو تائر صاحب کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جب وہ میرے پاس ہوتے رات میں تو ایسا لگتا تھا کہ میرے پاس پوری توجہ ہے پورا دھیان ہے اور اس کے بعد جب ان آپ اٹھتے اور پھر وہ نماز کے لیے کی طرف توجہ کرتے تو ایسا لگتا کہ جیسے مجھ سے کوئی تعلق ہی بالکل نہیں رہا تو مطلب یہ کہ آپ ایک وقت میں ایک حالت میں ہوتے ہیں دوسرے وقت میں ایک حالت میں کہاں تو ابھی میرے پاس تھے اور بڑی مہربانی اور عنایت میرے ساتھ تھی اور اب جو ہے اب اللہ کی طرف لگ گئے تو اس طرح کہ میرے کچھ میرا کچھ پتہ ہی نہیں ہے حدثنا أبو بكر بن أبي سيبة قال حدثنا أبو عسامة قال حدثني وبعد الله بن عمر قال عن محمد بن يحيا ابن حبان عن العالج عن نبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فلتمثت فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهو ما وهو يقول اللهم إني أعوذ برزاك من سختك وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ مآفات وَأَعُوذُ بِكَ کا وہ آوض بمن کلا احسی ثنا انعلی کا انت کما اسمعیتا <نفسك> ابو حریر رضی اللہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں یعنی ایک صحابی دوسرے صحابی عائشہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عائشہ نے کہا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے غیر موجود پایا بستر پہ تھے پر راب رہے تو میں نے آپ کو طلاق کیا تو میرا ہاتھ آپ کے قدم مبارک کے بتن پر بتن جو ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں تلوا بولتے ہیں تلا تلا یہ ہے تلا جو ہے پیر کا اس کو بتن قدم کہتے ہیں اور زہر قدم جو ہے یہ اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے کھلا ہوا اس کو زہر قدم کہتے ہیں تو آپ کے تلے کے اوپر بدن کے پیر مبارک کے وہاں میرا ہاتھ پڑا اس سے معلوم ہوا کہ آگے وہ مسجد اور آپ مسجد میں تھے اور وہ دونوں قدم مبارک آپ کے کھڑے ہوئے تھے یعنی مطلب کھڑے ہوا اس طرح ایک تو یہ ہے کہ پیر کو یوں ادھر کو ادھر کو لٹا دیجیے اور یہاں منصوبتان کا مطلب ہے ایسے کھڑے ہوئے ہیں تو انگلیاں زمین پر ٹکی بھی ہوں اور پورا پیر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہو سیل یہ ہے مطلب اس کا سجدے میں یہی طریقہ سجدے میں پیروں کا ہونا چاہیے بعض لوگوں کو یہ دیکھا کہ جناب وہ اس میں کنسی مار کر کے پیروں کی وہ اس طرح سے سجدہ کر لیتے ہیں یا بعض کو اور طرح دیکھا ہے کسی کسی کو اس طرح بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ صاحب وہ پیروں کو زمین سے اٹھائے, اٹھائے رکھتے ہیں اول تو کھٹا کر سجدے اور رکو ہو رہے ہیں ان میں بھی وہ نہیں رکھے گئے پیر پیر اٹھے رہے پورے سجدے کے اندر تو اس میں سجدہ کیسے ہو جائے گا اس بات سے اس حدیث سے بھی اسے بات معلوم ہوئی کہ آپ کے پیر مبارک جو ہیں قدم وہ کھڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے اللہ انوظ بن سختی کا وہ بھی من کمن اخوبتی کا وہ آؤزمن کلا اوسی ثنا انعلی کا, کا, کا, علی کا کما اسمعی تعلیٰ نفس حقیقت تو یہ ہے کہ تسبیح اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ویسی نہ کوئی تسبیح کر سکتا ہے نہ کوئی ایسی دعا مانگ سکتا ہے الفاظ مختصر اور ایسی زبردست دعا کے سوچتے رہیں لیکن وہ الفاظ کہاں سے آئیں گے اے اللہ میں آپ سے آپ کی خوشنودی کی میں پناہ چاہتا ہوں یہ مطلب خوشنودی چاہتا ہوں میں اور یہ کہ وہ کا من سختی کا آپ کے غصے سے کہ آپ کی خوشنودی مجھے مل جائے اور آپ کے غصے سے میں پناہ چاہتا ہوں وہ بھی معافاتی کا میں وقوبتی کا اور آپ کی آفیت اور امن جو ہے اس کے ذریعے سے میں آپ کی سزا سے میں پناہ چاہتا ہوں وہ آؤزو بھی کمین کا اور خود میں آپ کی ذات سے آفی کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں ہے کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت موسا سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر یوں فرض کر لیا جائے کہ یہ آسمان جو ہے یہ ایک کمان ہے اور مصیبتیں جو ہیں اس میں تیر بنی ہوئی ہیں اب آدمی بچے تو کیسے بچے ان مصیبتوں سے وہ کیسے بچے گا آسمانوں کی کمان لگا کر اور مصیبتوں کے تیر پھینکے جا رہے ہوں تو بچے گا کیسے تو موسا علیہ السلات نے فرمایا بچنے کی ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ تیر پھینکنے والے کے پاس جا کے کھڑے ہو جائے اس نے کہا کہ یہ جواب نبی دے سکتا ہے دوسرا نہیں دے سکتا وہ بھی سمجھدار تھا اچھا سوال اس نے کیا تھا تو موسا علیہ السلام نے جواب دے دی دیا پیغمبرانا یہاں وہی ہے کہ اعوذ بھی کمین کا میں آپ کے ذریعے سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں یعنی مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ ہی تو جائے گا کہاں جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ دوڑ کے جاتا کہاں ہے ماں کے پاس تو اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو پناہ بھی کہاں ملے گی اللہ کے پاس لا ثنا ان کا میں آپ کے تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا یعنی میں ایسی تعریف آپ کی نہیں کر سکتا کہ جو تمام پہلو اور آسپیکٹس جو ہیں ان سب کو وہ لے سکے ایسی تعریف میں نہیں کر سکتا ان کما کماس نہیں تھا نب آپ کا بس ایسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف کر دی کہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ بھان و تعالی نے اپنی جو صفات بتلا دی ہیں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کون بتلائے گا وہ بتلایا جو اللہ کو دیکھے بے ہو اللہ کو کس نے دیکھا اس لیے اللہ خود اپنی تعریف کر دیں اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں کیا عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو آپ یہ نماز میں پڑھے اسی واسطے سے تو آپ کے نام نامی احمد بھی ہے احمد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والے یوں تو, تو ہر ایک نبی نے حمد کی اللہ کی اور مشہور یہ ہے کہ تمام پیغمبروں میں عدت داؤد علیہ السلاط والسلام کی حمد اور تسبیح جو ہے وہ بڑی عظیم ہے زبور کو اٹھا کے دیکھیں جو صحیفہ ہے آج بھی بائبل میں اس میں عدد داود علیہ السلاط والسلام کے تو حمد اور تصویح ہیں وہ جو اس میں ترانہ حمد ہیں سب پوری زبور کے اندر وہی وہ ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علّم نام نامی خود قرآن نے جب احمد بتلا دیا اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس میدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ خاتم النبیین ہیں سارے انبیاء سے بڑھ کر آپ نے ہم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدثنا ابو بکر البنبی قال حدثنا محمد ابن العبدی قال حدثنا سعید ابنبی عروب عن مطرف ان ابن عبد اللہ ابن شکی انّ عائشہ نب رسول اللہ صاء ال رو ہی و سجود ہی صبح خدوس رب الملائکہ والروح ورح نے مطرف کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں صبح قدوسن رب الملائکہ والروح یہ بھی پڑھا کرتے تھے حاصل یہ کہ الفاظ کا فرق ہے لیکن یہ سب تسبیحات ہیں اللہ کے کسی کہیں تو سبحان کے لفظ ہے سبحان اکا کے لفظ ہے وہ بھی کا کے لفظ ہے کہیں صبح قدوسن یہ اب یہ تسبیح جو ہمارے پاس ہے جو عوام میں مشہور ہے کہ وہ اس میں رمضان میں اور تراویح میں تراوی کے چار رکعتوں کے اندر کسی تسبیح کا پڑھا جانا حدیثوں میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے کوئی خاص تسبیح ہو ایسا کوئی ثبوت نہیں مگر یہ ہے کہ یہ جس میں تسبیحات ہوں اور اچھی تصویریں ہوں ان کو بعض بزرگوں نے بھئی کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے اگرچہ فکہ نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے تم نہیں کچھ کرنا چاہتے نہیں کرو تمہاری تراوی پوری ہو گئی تراوی میں چار رکعت پڑھنا ہے اس کے بعد کچھ دیر رہنا ہے رہنا کیوں ہے تاکہ آرام ملے اسی لیے ترویح ہے اس کو تراوی راحت سے تراویح کہتے ہیں آرام مل جائے چار رکت کھڑے ہو کر پڑی ہے قرآن شریف لمبی قرآن ہوئی ہے پڑھی گئی ہے سنی گئی اب چار رگت آرام کر لو پھر فرش ہو جاؤ پھر چار رگت پڑھ لو یہ مقصد تھا تو اس میں کوئی عمل دوسرا رکھا ہی نہیں گیا اب صحابہ کا اپنا عمل یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو کسی نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا کسی نے تسبیح پڑھ لی مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو اچھا کو کوئی جس میں جو ہے نفلی پڑھ لیتا تھا اور بھی دو ایک دو رکعت اور پڑھ لیتے تھے مدینہ منورہ کے اندر لیکن مکہ مکرمہ میں جو تھے وہاں یہ ہوتا تھا ہر ترویے کے بعد اس کا وافی کر لیا کرتے تھے اسی واسطے تراویح کی رکتوں کو سلسلے میں جو روایتیں مختلف آ رہی ہیں یہاں تک کہ چالیس رکعتوں کا بھی ذکر آتا ہے تو عورت نانوی رحمتہ اللہ نے اس میں یہی اس کی وجہ بتلائی ہے کہ اصل میں مسجد نبوی میں جو حضرات المدین منورہ میں جب تراوی ہوتی تھی تو ہر ترویے کے بعد اتنی آآ آآ گویا ٹائم مل جاتا تھا صحابہ اور تابعین اس وقت کے اندر آرام سے چار رگت اور پڑھ لیتے تھے نفل کی تو خالی بیٹھنے سے ستروئے اپنی اپنی آئے گا تو وہ جب ان کو کاؤنٹ کرتے تو بیس اور بیس چالیس تو کہیں بعض روایتوں میں چالیس بھی مل جاتی تو وجہ اس کی یہی ہے بہار کوئی خاص تسبیح ثابت نہیں ہے ہاں جو تسبیح اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حد مگر یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ کہ صاحب ایک پڑھے اور باقی سنے یا وہ پتہ نہیں کہاں سے چلا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المويطي قال حدثني معاذان بن ابي طلحه اليامري قال لقيت ثوبان مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بذ عمل اعمله يدخل يدخل يصين يدفل الله يدخله الله به الجنه أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكسرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وهط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدردا الطح فقار نماز کے چونکہ مسائل چل رہے ہیں تو ابھی رکوع اور سجدے کے مسائل چل رہے تھے ختم ہو رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ مادان ابن نے ابھی تلہا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے ملا یہ آزاد کردہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو میں نے کہا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ میں وہ کروں تو اللہ مجھے اس کی برکت سے اور اس کے ذریعے سے جنت میں داخل فرما دے یا راوی کہتے, ہیں یا کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہو وہ مجھے بتلائیے تو صوبان خاموش ہو گئے پھر میں نے ان سے پوچھا پھر خاموش ہو گیا پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کثرت سے کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کی وجہ سے ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے خطا جو ہے اسے گرا دیتے ہیں کہ مطلب معاف کر دیتے ہیں یہاں سجدے سے مراد ظاہر ہے کہ سجدہ ہے مگر نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے تو حاصل ہوا نماز کی کثرت اور نماز میں سجدے کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ نماز میں سجدہ جو ہے تمام ارکان میں سب سے اہم ہے اسی لیے اس سجد سجدے کو بڑے اطمینان کے ساتھ کیا جانا چاہیے پیچھے جو آ چکا ہے کہ تسبیح اور دعا جو ذکر ہے تو اس سجدے میں چونکہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اس سجدے کو اسی اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ سے جب قریب ہو گیا بندہ اس حالت میں تو یہ کیسی عجیب بات ہوئی کہ سجدے میں پہنچا نہیں وہاں سے اوٹ بھی لیا پورے طور پر پریشانی اور ماتھا زمین پر رکھا بھی نہیں گیا پورے اعضا اپنی جگہ اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوا اور وہ سجدہ ختم بھی ہو لیا تو اس کے تو ایسا لگا جیسے بالکل کسی آدمی سے ملنا نہیں چاہتے ہوں اور زبردستی کے وہاں دروازے پہ پہنچے اور فوراً وہاں سے بھاگ لو تو ایسی ایسا بن جاتا ہے بالکل نقشہ اطمینان کے ساتھ رکو اور سجدہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کو سجدہ جب ہو رہا ہے تو یہ مورخ کی ٹھونگوں کی طرح کیوں سجدہ ہو پھر مادان کہتے ہیں کہ میں نے ابو ابودار رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں ان سے ملا اور میں نے یہی بات ان سے بھی پوچھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ کیا ہے تو انہوں نے بھی وہی بات بتلائی جو صوبان نے بتلائی تھی کہ کثرت سجود تو مطلب کثرت سجود محاورہ اس سے نمازی کی کسرت کا ہے اچھا یہ جو حدیث میں, میں آ رہا ہے کہ مادان نے حضرت صوبان سے پوچھا تھا تو وہ خاموش ہو گئے دوسری مرتبہ پوچھا پھر خاموش تیسری مرتبہ جواب دے رہے ابھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے تھے اور اس کا جواب معلوم تھا تو سوچنے کی بات ہی کوئی نہیں تھی تو مادان نے جب پوچھا تو فوراً کیوں نہیں جواب دیا اس میں دراصل بات سمجھ یہ آتی ہے کہ جواب کی اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے سوال کرنے والے نے سوال کیا بے شک سوال کیا جواب ہی کے لیے لیکن جتنا اس کے اندر انتظار بڑھایا جائے گا جواب کا اتنا ہی جواب کی اہمیت ہوگی اور جب جواب کی اہمیت ذہن میں ہوگی تو عمل بھی کر سکے گا ورنہ سینکڑوں سوال لوگ کرتے ہیں جواب آتا ہے ایک فیشن بن گیا سوال کرو جواب دے دو ختم تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس لیے اہمیت کو بتلانے کے واسطے تاکہ ذہن متوجہ ہو جائے بعض دفعہ کسی کو خطاب کرنے میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کسی کو آہ... کئی کئی مرتبہ کہتے ہیں عربیہ سنا آپ نے عربیہ سنا آپ نے عربی سن رہے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہو بھائی ایک مرتبہ کہاں کہیں کو بار بار کہہ رہے ہو کہ سن لیا کہ سن لیا کہ اس لیے کہ تاکہ ذہن پورے طور پر متوجہ ہو جائے جیسے وہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے بار بار آ چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں دونوں ساتھ ہیں تو آپ نے آپ آجے اور معاذ رضی اللہ نبی سے تو آپ نے فرمایا یا معذ اور انہوں لبئی کو ساتھ پھر آپ نے فرمایا یا ماز اور پھر رس کیا البدئی کو ساتھ ہے یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ کے بعد پھر آپ نے وہ بات جو فرمانی تھی کہ التدری محف اللہ ابد اللہ تو یہ اصل میں متوجہ کرنے کے واسطے ذہن کو اور اہمیت بتانے کے لیے حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا حقل ابن زياد قال سمعت الاوساع قال حدثني احياء ابن ابي كثير قال حدثني ابو صلم قال حدثني وبيعات ابن كعب الاسلام قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال ابو غير ذلك قلت هو ذاك فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ واقعی صحابہ کو منتخب بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے لیے اللہ ہی کے نظام ہے بس ایسے یا تو مان نہیں مانے نہیں اور مانے تو ایسا مانے کہ صاحب تاریخ ہسٹری میں پھر ایسے ماننے والے کہاں لیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک الگ ہی مخلوق بن گئی تھی انسانوں کی یہ ربیع ابن کعب اسلمی کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک رات آپ کے ساتھ رہا آپ کے ساتھ رات گزاری مطلب یہ کہ آپ کے میں قریب رہا اس کے بعد میں آپ کے بزو اور دوسری ضرورت مطلب یہ ہے کہ جیسے صبح کو استنجا اور واش روم وغیرہ جانے کے لیے جو انتظام کرنا ہوتا ہے اس وقت انتظام کیا کرنا ہوتا ہے پانی وغیرہ کا انتظام تو یہ سارے انتظام انہوں نے کیے لا کے دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ مانگو کچھ مانگو کیا مانگتے ویسے لگتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کا عمل کسی کی ادا بھی پسند آ جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصل میں کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کا گھڑی قبولیت کی گھڑی اب وہ بعض دفعہ انسان کو اپنی کرامت بزرگی سے اور انبیاء عالم وصلاۃ والسلام کو بطور موج کے معلوم ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتی ہی گھڑی قبولیت کی اسی واسطے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ صاحب کوئی کام ہو جاتا ہے کہ کہنے کہ جس میں یہ بات کہی تھی اگر میں کچھ اور مانگتا تو اللہ میں وہی دے مطلب کیا ہوا کہ وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ میں نے ایک بات کہی وہ قبول ہو گئی تو انسان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا لیکن امبی علیہ سرات وسلم کو یا بعض دفعہ بات اہم اللہ کو اپنے کشپ سے بات معلوم بھی ہو جاتی میں نے ایک صاحب سے یہ جی براہ راست بہت واقعات کے مطلب ہے کہ ایسے نہیں کہ ان کے پہلے کے رہے ہوں ان کی زندگی میں پیش آئے واقعات تھے اس لیے میں ان کو معتبر سمجھتا ہوں مجھے انہوں نے واقعہ سنا ہے علامہ انور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے نے اور وہ جگر مرادآبادی جو مشہور شاعر گزرے ہیں ان کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ پہلے بڑے بڑے آزاد منیش اور شاعر شائر تو بڑے اونچے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ اتنا نہ نماز کے نہ کہیں اور کے اور کچھ پینے پلانے کی بھی ان کو عادت تھی بات شاعروں کو ہوتی تو وہ اس وجہ سے یہ تھا کہ بزرگوں کی مجلسوں میں جانا یہ وہ سب نہیں تھا تو خیر ان کا کوئی شہر جو ہے وہ تھانے بون میں حضرت تھانگی رحمتہ اللہ علیہ کی یہاں کسی نے پڑھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بہت اچھا شہر ہے کس کا ہے تو بتایا گیا کہ یہ جگر صاحب کا ہے فرمایا کہ بہت اچھا کلام ہے یہ مطلب ایک معرفت کی بات اس میں ہے وہ کہیں ہوتے ہوتے بعد جگر صاحب تک پہنچ گئے کہ حضرت کہوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں آپ کا شعر پڑھا گیا کوئی اور استھانوی نے اس کی بڑی تعریف کی یہ بات مسلمان کی ہے کہ بار اسلام کتنا بھی ہو دوا بھیچا لیکن کبھی نہ کبھی تو وہ اپنی کروٹ لے لیتا ہے جگر نے کہا کہ دل تو بہت چاہتا ہے حضرت حضرتانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہونے کے لیے مگر میری اپنے اعمال جو ہیں میری اپنی حالت کا اس کی اجازت دیتی ہے وہ بات اللہ کرنا کہ انتظامات اللہ کی طرف وہ بات ہوتے ہوتے تھانوی پہنچ گئی مت اللہ نے فرمایا کہ بھائی آنے میں کسی کو کیا ہے کوئی روکتا تھوڑی ہوں؟ اس کو آنے کو دل چاہتا ہے بارہ وہ آنے میں کوئی رکاوٹ کیا ہوتی آئیں شوق سے آئیں وہ وہ بات پھر وہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہی تو ہوا یہ کہ اتفاق سے کوئی وہیں تھانے بھون میں کوئی مشاعرہ کہیں چار باروں نے رکھا ہوگا اس میں جگر صاحب بھی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ جب تھانے بھون پہنچی گئے تھانے بھون تو اتنا بڑا کوئی شہر تو ہے نہیں کہ شکاگو جیسا یا کوئی اور دلّی اور حیدرآباد کی طرح چھوٹا تھا چھوٹا تھا بہت معمولی قصبہ ہے اور اس زمانے میں تو اور بھی چھوٹا تھا اس بات سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تھانے بھون پہنچے اور پھر حضرت تھانے سے لا رہے کہ یہاں نہیں وہ تو سوال ہی نہیں تھا وہاں اس طرح بات بچ جاتی اور بھی گستاخی تھی تو حضرت یہاں پہنچے نے فرمایا کہ, کہ ملاقات کے بعد قیام کہاں ہے تو اب انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جیسا حکم ہے فرمایا اگر دل چاہے تو خان خان ٹھہر جائیے بہت اچھی بڑی اس کی بات ہے اب یہ رات کو مشاعرے سے واپس آئے جیسا ہوتا آپ لوگ جانتے ہیں مشاعرے تو آدھی رات اور دو تہائی رات تک تو معمولی بات ہے تو چنانچہ وہ دو بجے کے قریب مشاعرہ ختم ہوا ہوگا جگر صاحب اپنے اور حضرت تھانوی نے وہاں حالانکہ کے بڑے قائد ذابطے تھے خلیفہ اعجاز جو تھے وہ خانقاہ کے ذمہ دار تھے مہمانوں کی دیکھ رکھے خلیفہ صاحب کو حضرت تھانوی نے فرما دیا جگر صاحب پناہ کمرے میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے رات کو آنے اور جانے کی وہ جس کیونکہ ان کو پتا تھا مشاعرے میں آئیں تو مشاعرے میں کوئی اشا کی نفیرت واپس آئیں یا رات کو دو بجے تو عشا کی نماز پڑھتے خانخواہ کا دروازہ بند ہونے کا معمول تھا اس لیے یہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں جس وقت بھی آ جائیں چنانچہ جب واپس آئے اب آ کے کہ اپنے کمرے میں جو گھسے تو اب جناب آپ جیسی عادت کے دوسری لت ہے کہ سگریٹ پینے کی عادت اور وہ سگریٹ گائے وہ کھائی نہیں تو کیا ہو اب نیند بھی نہیں آئے گی جب تک سگریٹ نہیں پیئیں گے تو وہاں سے اب کیا کروں میں اس قبضے میں کہاں جاؤں لیکن وہ جو عادت ہوتی وہ آدمی کو بڑا مجبور کرتی ہے وہاں سے نکلے اب اندھیرا لائٹ نہیں اس زمانے میں آج ہی ہر گلی میں تو لائٹ نہیں ہے اب وہ بچارے اسی اندھیرے میں گلیوں میں گوتے ہے ان کو کیا معلوم میں کس گلی میں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں میں کہیں نہ کہیں کوئی دکان مل جائے گی دیکھیں تڑپ میں نکل گئے تو وہ اتفاق وہ گلی ہوتی ہے جس میں تھانی رمص اللہ علیہ کا مکان تھا تو وہاں سے وہ استفاع دروازے میں کھڑے ہوں گے تم کھڑے تھے اللہ جانے وہاں نے پوچھا کون تو انہوں نے کہا جائے اپنا نام لیا جگہ پر میں اس وقت کیسے اب کس طرح کہا جائے انہوں نے کہا سر مجھے ایک بری عادت ہے وہ سگریٹ کی اور وہ میرے پاس سگریٹ ختم ہو گئی اس کے میں تلاش میں نکلا ہوں فرمایا میں اس وقت تو کوئی دکان نہیں کھلی سر بس پتہ نہیں میں اس لیے نکل کھڑا ہوں میں نے کہا اچھا اسی راستے سے آگے بڑھ جاؤ یوں مڑنا یوں مڑنا وہ مڑنا وہاں آگے جا کر کے ایک دکان تم کو ملے گی وہ ایک لالا کی دکان ہے اور اس پہ تختہ وہ زمانے میں یہ جو سٹر وٹر تو نہیں ہوتے تھے وہ تختہ جو دیا کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا پرانا طریقہ اس میں سے روشنی باہر نکل جایا کرتے تھے تو وہ وہاں اس کو کٹکھٹانا اور اس کو کہنا کہ میں میرا نام لے کر کے کہ میں ان کا مہمان ہوں اور انہوں نے مجھے بھیجا تو اس, سے, اس کے پاس سے آپ کو سگریٹ مل جائے گی چنا چاہے وہ اب بڑی شرمندگی کی بات حضرت سے میں نے یہ سارے اپنے ایپ کھولنے پڑ رہے تو وہاں سے لے کر واپس ہو رہے تھے تو حضرت فرمائی کرے کون تھا جگر میں مل گئی؟ حضرت مل گئی گئی ادھر آئیے آئے اور نے فرمایا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت جو مانگنا اللہ نے اسے مانگ لی ہے جگر ساتھ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا حضرت آپ دعا فرما دیئے میرے لیے میرے شراب چھوٹ جائے میں نماز کا مجھے حج کی توفیق ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو میں ہاتھ اٹھاؤ سنا جائے ہاتھ اٹھائے دعا مانگے تو جگر صاحب نے سنایا تھا وہ قصہ ان کو جنہوں نے مجھے سنایا وہ کہتے تھے کہ دو چیزیں تو قبول ہو چکی ہیں میری میں نے دیکھ لیا تیسری دی کا انتظار ہے یعنی شراب چھوٹ گئی حج نصیب ہو گیا اب تیسرے کا انتظار بتائیے کہ ایمان پر خاتمہ اس کا انتظار ہے تو اصل میں یہ میں اس پہ سنا رہا تھا کہ یہ جو ہیں وقت بعض وقت جو ہیں قبولیت کے ہوتے ہیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے ساتھ ہے قبولیت کی جس پہ یہ کہ اس پہ جو عمل کیا جائے گا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا اب وہ گھڑی کون سی ہے یہ فقہ بھی عجیب ہیں تو جہاں تک شوافے کا تعلق ہے شفافے کہتے ہیں کہ یہ زبان سے پہلے ہے وہ ساتھ زبان سے پہلے اور ان کا کہنا یہ اس لیے کہ زبان کے بعد تو پھر جمعہ کے لیے جانا واجب ہے اس واسطے جب واجب ٹھہرا تو پھر اس کی فضیلت جب الگ سے بتلائی جا رہی معلوم ہوا کہ وہ واجب والے وقت سے پہلے کا وقت ہوگا یہ شوافی کا اشتہار مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ حافیہ بھی ان کا کہنا یہ زوال کے بعد جو اصل جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت کے اندر ہے اب حانافیہ تو کہتے ہیں کہ زوال کے بعد سے بس تھوڑا آخر تک ہے شام تک مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک گھڑی ہے متعین اور زوال کے بعد ہے مگر شام آخر تک نہیں ہے یہ مالکیہ کا کہنا ہے تو بہارہ میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ کی مہربانی کی جس وقت بھی وہ قبول ہو جائے تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے پوچھا ہوگا ان سے مانگو کیا مانگتے وہ بھی بڑے سمجھدار انہوں نے کہا واقعی سنیں توجہ سے انہوں نے کہا ربیہ ابن قاب اسلمی نے کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کی بات مانگتا ہوں تو آپ نے فرمایا کچھ اور اس کے سوا تو میں نے کہا کہ بس یہی آپ نے فرمایا کہ کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو میرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بھائیوں تم نے کہہ دیا اور کھیلتے ہوئے جنت میں پہنچ جاؤ تو جنت میں جانا ہے کچھ کام کرنا ہے اور اس میں میں تمہاری سفارش اور تمہارا ذریعہ بنوں لیکن تم بھی تو وہ کام کرو کیا مطلب ہے کہ کثر سجود تمہارے ہوں گے نمازوں کی کسرت ہوگی تو اس سے مجھے مدد مل جائے گی تمہاری اس بات کے پورا کرانے کے سلسلے معلوم آپ بے عمل نہیں عمل کے ساتھ جاؤ یہ ہے پتہ نہیں لوگ کس طرح سمجھتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں بس پرانے کا کسی کا دامن تھام لوڑ چل جاؤ نبی نے تو بات نہیں بتائی نبی نے تو عمل کہا عمل کرو اور اس کے ساتھ میری سفارش جو ہے وہ تمہارے کام بھی ساتھ کے ساتھ آئے گی <تصفيق> حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربي الزهراني قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربي حدثنا حمد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاوس عن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اظم ونهي ان يكف شعره او سيابه وقال ابو سبط ان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے ظاہر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ ہوگا یعنی بدن کی سات ہڈیاں جو ہیں وہ سات حصے وہ رکھے جانے چاہئیں زمین کے اوپر تب جا کر کے وہ سجدہ ہوگا یہ مطلب اور اس بات سے روکا گیا کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کریں یا اپنے کپڑوں کو اکٹھا کریں بالوں کو اکٹھا کرنے کے معنی کیا ہو گئے کہ سات بال جیسے لمبے لمبے بال ہیں اس کو اٹھا کر کے جناب وہ باندھ دیں یا اسی طرح سے کپڑوں کو سمیت کر کے اور اس طرح سے سجدے میں جانے سے کوشش کریں تو بال اگر کسی کپڑے میں سجدے میں جائیں گے تو آگے کو آئیں گے نہیں آئیں گے تو یہ نہیں کہ سجدے میں جا رہے ہیں تو جناب بالوں کو اچھی طرح سے پکڑ کے جا رہے ہیں سجدہ کرنے کے بعد یہ غلط حرکت ہوگی یا اسی طرح سے کپڑوں کو سمیتنا یہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ آیا ہے اور ابور ربی نے جو یہ کہا کہ سات ہڈیاں اور اس بات سے روکا گیا سات ہڈیوں پر سجدہ اور اس بات سے روکا گیا کہ اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹیں اچھا وہ سات ہڈیاں کیا ہیں آج اسی روایت میں الکفین والرکبتین والقدمین وقن یہ ہیں دو تو ہاتھ پتیلیاں ہو گئیں یہ اور دونوں گھٹنے رکھے جائیں گے اور دونوں قدم ظاہر ہے کہ اس سے مراد انگلیاں ہی ہوں گی ورنہ سجدہ کیسے ہوگا اور جب ہا یہ پیشانی الجبا کا لفظ ہے یہ ہیں کہ سر ابھی اور پڑھیے میں آگے پھر اس پر اس پہ بات کہوں گا آگے ایک حدیث آ رہی ہے حدثنا عمر الناقض قال حدثنا سفيان بن عيين عن ابن طاوس عن ابن, ابن عباس قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سرعين ونهوي أن يكفر الشعر والسياب ويهوي حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بعض قال حدثنا ابو حيد قال حدثنا عبدالله بن طاوس عن ان عن ابن عباس ان ان رسول اللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت رسول اللہ, اللہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر اور الجبھا بھی اور الجبا فرما کر آپ نے اشارہ کیا اپنی ناک کی طرح یہ ہوئی جبکہ وہاں پریشانی کا لفظ ہے اور یہاں پریشانی فرمائی مگر اشارہ آپ نے اپنی ناک پر کی اور دو ہاتھ دو پیر اور اطراف قدمیں جو ہیں ارجلین دو پیروں سے مطلب ہوگا دو گھٹنے ہاتھ اور پیر یہ چونکہ ٹانگے اور اطراف قدمیں یہاں لفظ الاطراف کا مطلب ہے کنارے وہ انگلیاں ہوئی اور ولا نقف و شار اس طرح سے ہم بالوں کو کپڑوں کو نہ سمیٹے قال اکبر عبداللہ بن واب قال حدس ابن الجرز ان عبداللہ ابن تاؤس ان ابی انط اللہ بن عباس ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کالا عمر تونسطین ولا اطفطار ولا سیاب الشعر ولا انفی ولی و رخبطین قدم والقدمين. عبد ال میں رضی ردی اللہ عنما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر اور بالوں کو اور کپڑوں کو میں نہ سمیٹوں ایک پیشانی اور ناک یہاں الگ سے ذکر ہے میں جس کو میں کہہ رہا تھا آگے بولوں گا یاد ہوگا پہلی حدیث میں صرف پیشانی دوسری حدیث میں پیشانی طرف بولا ناک کی طرف اشارہ کیا اور اس تیسری حدیث کے اندر آپ نے خاص ذکر کیا پریشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور قدم ہیں اب یہ ہے کہ ایک تو اس سے مسئلہ صاف ہو گیا کہ یہ اعضا جو ہیں جب تک یہ پورے طور پر نہیں رکھے جائیں گے سجدہ نہیں ہوگا بعض کو دیکھا ہوگا پیر اٹھا لیتے ہیں سدے میں گئے پیر اٹھے تو سجدہ ہی, ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا جیسے مثال کے طور پر آدمی جو ہے ہاتھ اٹھا لے پیچھے ڈال لے اور سجا ہو, نہیں ہوگا یا گوٹ نہیں نہ رکھے سجدہ نہیں ہوگا پیشانی وغیرہ نہ رکھے تو یہ سات ہڈیاں ہیں جن کو جن کے ساتھ سجدہ کرنا ہے اس حدیث میں تو بات ہو گئی کہ اگر گنے تو یہ سات کے بجائے آٹھ ہو جاتی الجبہ و الف دو اگر مانے تو پیشانی اور ناک اور اسی طرح سے دو ہاتھ اور دو گھٹنے اور دو قدم یہ تو آٹھ بن جاتے ہیں اسی لیے اس کی اور پچھلی حدیث میں لفظ آ چکے ہیں اور اس میں بھی کہ سات ہیں اس لیے فوکہ نے اس میں غور کیا کہ بات کیا ہے اور اس پر تو یہ ہوا کہ پیشانی اور نہ کو ایک ہی شمار کیا تو آٹھ نہیں ہیں ہیں سات لیکن اب یہ کہ آخر پیشانی اور نہ کو ایک ہی شمار کرنا تو یہ آخر اس کی صورت ساتھ کیسے بنے گی اس کو اب جو غور کے فقہان ہیں تو مالکیہ تو اس طرف گئے کہ نہیں ہو سکتا سجدہ جب تک کہ ماتھا پیشانی اور ناک دونوں نہ رکھ دی جائیں یہ تو مالکیہ کا مسلک ہے شوافیہ کا مسلک ہے کہ پیشانی رکھی جائے اور ناک جو ہے وہ بھی رکھیں لیکن اگر ناک نہیں رکھی گئی ہو جائے گا سجدہ کہتا ہے ناپ یہ کہتے ہیں کہ ناک ہو یا پیشانی ہو دونوں میں سے ایک تو رکھا جانا ہے اگر دونوں بھی نہیں رکھی گئی تو سجدہ نہیں ہوگا اگر ایک دونوں میں سے رکھی گئی سجدہ ہو جائے گا وہ بات الگ ہے کہ سجدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا لیکن سجدہ تو ٹھیک ہوگا جب جب دونوں رکھی جائیں اور ناک بھی کنگل نہیں بلکہ ہڈی کا لگ ہے تو یہ ہڈی ٹکنی چاہیے ناک کی تو جب یہ سجدہ مکمل ہوگا لیکن اگر بس فرق کسی وجہ سے ایک رکھا گیا پیشانی رکھ دی گئی یا ناک رکھ دی گئی ان کا کہنا یہ ہے کہ سجدہ ہو جائے گا بعض مسئلہ کیونکہ اہم ہے اس واسطے اس بحث میں کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں جائز اور ناجائز کی بات اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی فقی فکام ہے کوئی فقی اس طرف گیا ہے تو ٹھیک ہے میاں نہ رکھی گئی نہیں رکھی گئی فکر مت کرو بس سجدہ کرتے رہو اس سے معلوم ہوا کہ سب کے نزدیک یہ بات تو ہے کہ پریشانی اور نا کی ہڈی وہ رکھی جانی چاہیے ایک بات نمبر ایک نمبر دو اب سنیے ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو فکہ نے سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ سجدے میں جانا اور سجدے میں سے اٹھنا اس کی تر تر ترتیب, ترتیب کیا ہوگی تو سجدے میں جانے کے لیے تو جو حصہ زمین سے زیادہ قریب ہے وہی پہلے زمین پر آنا چاہیے آپ دیکھیں کہ جو یہ سات حصے بتلائے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب جو ہے پیروں کے بعد گھٹنے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہاتھ آتے ہیں اس کے بعد پھر ناک آتی ہے پھر اس کے بعد پیشانی آتی ہے یہی ہے نا زمین سے ترتیب یہ ہے لہذا اسی طرح ہو کہ پیر کھڑے ہیں تو پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو انگلیاں ٹکی رہیں اور انگلیوں کو ٹکانے کے ساتھ ساتھ ہی یعنی کو اٹھا کر کے پھر رکھیے ٹکانے کے ساتھ ساتھ جائیں پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں پھر ناک اٹھے پھر پیشانی ٹکے لیکن حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے وہ آپ کا فرمانہ تو نہیں لیکن صحابی یا تارئی کا فرمانا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر خفپین پہنے پہ ہوں لیدر کے جو ساکس پہنتے ہیں تو اس میں چونکہ انگلوں کو موڑتے ہوئے گھٹنوں کو پہلے ٹکانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اس واسطے اگر پہلے ہاتھ رد کیے جائیں گھٹنے سے تو صورت میں اس کی اجازت ہو جائے کیونکہ مجبوری ہے وہ نظر پڑے گا اس سے یہ بات ہی معلوم ہوئی کہ اگر مجبوری کی صورت ہے جیسے کمزوری بڑھاپا بدن بھاری ہو گیا کس طرح بھی ممکن ہوں لیکن ترتیب اصل وہی رہے گی اسی طرح سجے اٹھنے کے وقت میں سجدے سے اٹھنے کے وقت میں جو چیز زمین سے مطلب یہ کہ جتنی دور ہے وہی چیز پہلے اٹھے گی اس کا مطلب یہ جو چیز سجدے میں جاتے وقت بعد میں رکھی گئی وہ پہلے اٹھے گی تو سجدے میں اٹھنے کے وقت میں پہلے پیشانی اٹھانا پھر ناک اٹھانا پھر ہاتھ اٹھانا پھر گھٹنے اٹھا کر کے پیروں کے سارے سے اٹھنا یہ ترتیب ہوئی باقی اور جو ہے یہ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے یہ مسئلہ آئندہ انشاءاللہ. یعنی سجدے سے اٹھتے وقت میں ہر رکعت کے اندر یہ مسئلہ آئندہ ان شاء اللہ آئے گا حدی عن بکال عن, عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اب ستم سے راہی امبسا کل کل مسئلہ چل رہا تھا کہ سجدہ جو ہے نماز میں وہ تو یہ سجدے کی اہمیت کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بندہ سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے اور سجدہ جو ہے وہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے تو بتلایا تھا کہ جس میں ایک پیشانی ناک اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے دونوں پیر تو یہ ٹکنے چاہیے زمین کے اوپر ورنہ سجدہ نہیں ہوگا تو یہ ایک بات آئی تھی پھر بھی ایک کیفیت سجدے کی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہاں حدیث آ رہی ہے کہ انس رضی اللہ عن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں برابر رہو برابر رہو کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ جو ہے انسان کی وہ سجدہ کرنے میں سیدھی ہونی چاہیے یعنی کہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے یا بالکل نیچے کو لٹکے ہوئے وہ صورت نہ ہو بلکہ ایک طرح کی جیسے ٹائٹ ہو سیدھے گویا جیسے کھڑا ہوا آدمی ہوتا ہے وہی حالت اس کے سجدے میں کمر کی ہونی چاہیے تو بعد لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وہ ایسی طرح کرتے ہیں کہ وہ معلوم تھا پیٹ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اور سر نیچے کو جھکا ہوا ہے وہ نہیں یہ ہے مطلب برابر ہونے کا سجدہ اور تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے کونیوں کو زراعی اپنے کونیوں کو نہ بچھائے جس طرح سے بازو کو نہ بچھائے جس طرح سے कुत्ता بچھاتا ہے کتا کیسے بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھ بھی اور اپنی پورا بازو جو ہے کونی تک وہ زمین پر پھیلا دیتا ہے تو امبساط پھیلانا آگے اقتصاد کا لفظ آ رہا تو آپ نے فرمایا اس طرح سے سستے میں نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازو اٹھے ہوئے ہوں ہاتھ رکھا ہوا ہو جو ہاتھ سجدہ کرنا کہ اس کا مطلب صرف ہتیلیاں ہیں نہ کہ اپنے بازو ہدیسی میں جا پر جا پر بولا یب تیت وہاں امبساد کا لفظ ہے اور یہاں ابتصاد معنی ایک ہی ہے کہ پھیلانا تو سادہ کرنا وہی اپنے بازو کو تم میں سے کوئی اس طرح نہ بچھائے جس طرح سے کتا بچھا کر بیٹھتا ہے تو یہ مکرو ہے اور اس کو مکرو تنظیمی کہا گیا تو اس سے اس طرح سے اپنے بازو کو بچھانا جو چاہیے اکبر تب لکیت انیل برا رسول اللہ, اللہ فقیقن کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو رکھو وہاں ید کا لفظ تھا تو وہ سما دیا کب تو اپنی ہتھیلیوں کو رکھو اور میر فقیق اپنی کوہنیوں کو اٹھا. اس واضح کر دیا اس مسئلے کو حد دسنا پتہ بکرا ابن مدر عن جافر ابن ربیع عن الارج عن ابن مالک ابن ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کان ادا پر رجبین عبداللہ بن مالک ابن بحائنا تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ کرتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی اگر چادر اوڑھے میں ہوں خالی اور اندر کوئی اثر پر پر ہو قمیض اس زمانے میں ہوتا تھا یہ آج کل سمجھیے کہ جیسے عمرہ اور حج کا احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو چادر اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہے اب ظاہر ہے صورت میں اگر سجدہ اس طرح کیا جائے گا کہ اپنی کہنیاں کچھ ادا کر لیں اپنے پیٹ سے الگ کر کے تو وہ اس میں بغل کی سفیدی نظر آئے گی وہی مطلب ہے تو آپ چادر اوڑھے ہوئے ہوں اور کرتا نہ پہنے ہوئے ہوں تو یہ بغل نظر آتی ہے تو اتنا کچھادہ ہو اگر ملے ہوئے ہوتے بازو اپنے پہلو سے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بغل تھوڑی کھلتی ہے حدثنا عمر بن قال بن وحب قال حدربن السباد کال اخبر وہاد کال اخبر امربن ہارث وافر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد دونوں کا حاصل الفاظ کا فرق ہے کہیں تو جننا ہے یو جن ہو اور کہیں فر جا ایک ہی معنی ہے اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تو اپنے سجدے میں آپ کشادہ کر دیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو یہاں تک کہ آپ کی بغل نظر آتی تھی اس کشادہ کرنے کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہاتھوں حکیمیوں کو بھی ٹگا کر لیں ایسے یہ نہیں ہتھیلیاں بالکل سیدھا قبلہ رخ ہونی چاہیے صرف جو ہے کونیاں جو ہیں وہ کھلی بھی ہونی چاہیے یہ ہے اس طریقہ تو اگر یوں اس لیے کہ ہر اپنے اعضا جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوں قبلہ سے ہٹائے نہ جائیں دسنا اپن یا اپنو, یحیع و اپنو وابن ابي عمر کالا جمیان حدیان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے اندر سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا یعنی ایسی صورت اتنے آپ کو شادہ رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو تو یہ تھی آپ کے سجدے کی صورت حضاف بن ابراہیم الحنظری قالآ اروان ابن الفضاری عبید اللہ بن العبد اللہ یزید بن الزید ببن السم الفر محمون النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد خوّا ابن روایت کرتے ہیں کہ جو عرط جو آپ کی بیوی تھی ام ام المؤمنین کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے کون پھیلا لیا کرتے تھے یعنی جنہا وہی لفظ جو پہلے آیا اس کا مطلب بتلایا خوا کا جناھ یعنی کشادہ کر لیتے تھے یہاں یعنی تک کہ آپ کی بغل نظر آتی پیچھے سے جو پیچھے کھڑا ہوا آدمی ہے اس کو نظر آئے اور جہاں آپ تشریف رکھتے تھے یعنی بیٹھتے تھے قاعدے کے اندر تو اطمان علا فخلی آپ ٹھہرتے تھے اپنی بائیں ران پر تو لم يسجد حتى يستبی قائما وكان اذا رفع رعصو من السجدہ لم يسجد حتى يستبی جالسا وكان يقول في كل رکعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وینصب رجله اليمنى وكان ينها عن عقبه وينهى ان عقبه الشيطان وينها أن يفترس الرجل ذراعه افتراش السبوعي وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي روايه ابن نمير عن ابي خالد وكان ينها عن عقبه الشيطان <تصفيق> اس میں بہت سے مسئلہ آ رہے ہیں نماز کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیا کرتے تھے استفتاح کا مطلب نماز کی ابتدا تکبیر سے یعنی تکبیر تحریمہ جو ہے جو ائمہ کے نزدیک فرض ہے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے تھے اب اسی لیے تین امہ اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ تینوں تو اس طرف گئے ہیں کہ اللہ اکبر ہی کہا جائے امام امنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ مقصد تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے لہذا جس لفظ بھی اللہ کی بڑائی بیان ہو سکے اس سے تکبیر تحریمہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اللہ اکبر کہے اللہ کبیر کہ ہے اور اسے اللہ اجل کہے ہے اللہ اعظم کہے ہے ان کا کہنا یہ کہ مقصد تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے لہذا کسی بھی لفظ سے نماز شروع ہو سکتی ہاں اللہ اکبر کہنا یہ سنت سے یہ ثابت ہے تو اختیار تو اسی کو کیا جائے گا مگر ایک ہے جائز ہونا نماز کا کہ فرض کیسے ادا ہوتا ہے تکبیر تحریم کا فرض کس چیز سے ادا ہوگا وہ ان کا کہنا یہ جس لفظ سے بھی اللہ کی بڑائی ہو وہ لفظ کہا جائے تکبیر تحریمہ کا فرد ادا ہو جائے گا سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے دوسرے ائمہ کا کہنا یہ کہ نہیں بس اللہ اکبر یہ کسی اور کوئی لفظ نہیں اور ولقرات ابھی الحمد رب العالمین اور آپ جو وقرات قرآن شروع کرتے تھے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے تو ایک تو یہ بات ہوئی اس میں امام مالک رحم اللہ نے اس کو دلیل بنایا حضرت عائشہ کی اس حدیث کو ان کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین سے آپ کلاس شروع کرتے تھے ورنہ تو یہ ہوتا کہ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے تو معلوما کہ سورت کا جز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شفافیہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں صورت کا جز ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بسم اللہ سے شروع ہوگا تو ثنا سبحان اک اللہ میں پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان المنصمان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بسم اللہ سورت کا جز ہے یہ ان کا کہنا ہے اس لیے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی رہ گئی اس حدیث میں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کا کر شروع کرنا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ارشاف کا مقصد اس سے تو یہ بتلانا ہے کہ سورت وہ سورت جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے یا وہ سورت جو الحمدللہ رب العالمین والی ہے آپ خیرات اس سے شروع کرتے تھے کسی اور سورت سے نہیں مقصد یہ ہے بتلانا نہیں ایک بسم اللہ سے نہیں کرتے تھے الحمدللہ سے کرتے تھے یہ شوافے کا جواب ہے تو شوافے کے تو بسم اللہ پڑھنا ضروری بھی ہے اور زور سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ وہ سورت کا جز ہے جس طرح سے الحمدللہ زور سے پڑھیں گے اور رحمان الرحیم زور سے پڑھیں گے جہری نمازوں میں اسی طرح شوافے کے نزدیک بسم اللہ بھی زور سے پڑھیں گے کیونکہ وہ سورت کا جز ہے حفیا کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں سب ٹھیک ہے لیکن ثابت نہیں ہے سراہدن کسی حدیث میں کہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے تو یہ چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے اس واسطے ہم بھی اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے نہیں پڑھیں پڑھنے تو کوئی بات نہیں اور پڑھیں گے تو آہستہ پڑھیں گے سورت کا جس طرح سے صورت پڑھی جاتی اس طرح نہیں تو ایک مسلک ہو گیا مالکیہ کا وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہے ہی نہیں دوسرا مسئلہ کہ شفافے کا ان کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں بسم اللہ ہے بھی اور سورت کا جز ہے لہذا جہری نمازوں میں آواز سے پڑھی جائے گی ہنفیہ کا ثابت نہیں ہے کوئی پڑھے پڑھ لے لیکن پڑھے گا تو آہستہ ہی پڑے گا اصل میں مسئلہ یہ قراءت کا ہے فقہ کا ہے بھی نہیں لیکن فقہ اس لحاظ سے ہے کہ بھئی حدیث چونکہ ان کے سامنے ہوتی ہے اس لیے وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کر فقہ مسئلے نکالتے ہیں تو اس لحاظ سے مسئلہ فقہ کا ہو گیا ورنہ اصل میں تو یہ مسئلہ قراءت کا ہے یعنی قاری جو ہیں وہ فن قراءت والے وہ اس سے بحث کرتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا جز ہے کہ نہیں ہے قرآن شریف کا جز ہے یا سورت کا جز ہے یا کسی نہ قرآن شریف کا جز ہے نہ سورت کا جز ہے بلکہ ایک برکت کے واسطے بسم اللہ پڑھنا ہے تو یہ تین رائے ہیں قاری صاحبان کی تو یہ مسئلہ قراءت کا ہے لیکن بارہ ہانا بھی اپنے حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ بتلایا تو دو چیزیں ہو گئیں ایک تقدیر اور ایک خراط تیسرا مسئلہ ہے وکان اظہار کا عالم یو شخص سہو علم یو صوب ہو اور جب آپ روکو فرماتے تھے تو نہ تو اپنا سکون بلکہ یہ تھا کمر کے برابر میں سر آپ کا آ جاتا تھا یہ ہے بے نظالک تو نہ, نہ بالکل جھکاتے تھے نہ اوپر اٹھا کے رکھتے تھے اپنے سر کو تو بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایسی طرح سے وہ سجدہ رکو کرتے ہیں گردن اوپر اٹھا کے وہ سام نہیں ہوتا بالکل سجدہ کی جگہ دیکھتے ہیں غلط ہے وہ سجدہ کی جگہ نہیں دیکھا جاتا رکو میں شفافے کے نزدیک وہ سیدھے رہے نظریں اور حنافیہ کے نزدیک جو ہے قدموں پر نظریں رہنی چاہیے پیروں پر مگر دونوں کا اس پر اتفاق ہے اس حدیث کی بنیاد پر کہ سر سیدھا رہے گا نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا نہ نیچے کو جھکا ہوگا وکا نہ ازارفا راسم نہ رقول کائمن اور جب آپ رکو سے اپنا سر مبارک اٹھایا کرتے تھے تو آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک آپ پورے سیدھے نہ کھڑے ہو جائیں آپ نے دیکھا ہوگا بادلو کو کہ رکو سے پورے اٹھے نہیں اور تھوڑا سا اپنا اور پھر جناب کٹ سے سجدے میں چلے گئے یہ غلط ہے آپ اس طرح سے قوما جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوگا قوما ادا کرنے کے واسطے جبکہ وہ واجب ہے اس کو ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سیدھے پورے طور پر کھڑے ہو کر کے پھر سجدے میں جایا جائے سن ازارفا رسو میں نہ سجدتی لم یسج حتہ یس سبھی اور جب آپ اپنے سر مبارک سجدے سے اٹھاتے تھے تو پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک آپ پورے طور پر بیٹھ نہ جائیں یہ نہیں ہے کہ اب یہ بسا وہاں ہاتھ ہے لکھنوئی کو پہنچ دیا یہ ہاتھ اٹھائے بھی تو بس رس رکھا فوراً یہ غلط ہے بلکہ پورے طور پر اطمینان سے برقرار سب تداز... دوسرے سرسے میں جاتے وکان یقون فیقل رکا تی نہیں اتہیا اور آپ جو ہر دو رکعت میں اتہیات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے یعنی اگر چاہے وہ چار رکت والی نماز ہے یا تین رگت والی ہے یا دو رگت والی ہے دو دوسری رکت میں آپ اب تحیات پڑھتے تھے یوسرا وین سبو رج لہول یومنا اور اپنے بائیں پیر کو آپ بچھا لیا کرتے تھے اور دانے پیر کو آپ کھڑا کر لیتے تھے وہی جو صورت ہے کہ اس طرح سے کہ یہ ہم نے بچھا لیا اس پہ تو بیٹھ گئے اور یہ جو یہی وہ ہے جو رضی اللہ چاہے یہ ہے مالیشیا کا مطلب یہ ہے بیٹھ رہے اور چاہے बैठना چاہے آپ سورت میں ایسے ہی بیٹھنا ہے یہ مالکیا کا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ بائیں بیٹھیں گے سوائے خاطے کہ جس میں سلام کرنا ہے مطلب یہ کہ کیا نماز ہے ظاہر ہے کہ پہلے ہی تحیات کے بعد سلام پھیرنا ہوگا تین والی ہے دوسرے تحیات میں سلام پڑھنا پھیرنا ہوگا اور چار ہے تو چوتھی والی تحیات کے بعد نماز کو ختم کرنا ہے سلام کرنا ہے اس میں تو اس طرح بیٹھیں گے کہ بائزان کو زمین پر رکھ کر اور بائیں پہر جو ہے بائی طرف سے نکالنے اس طرح بیٹھیں گے لیکن باقی تمام جو ہے بیٹھنا نماز کے اندر کے یہاں بیٹھنے نماز پڑھ ایک بیٹھنا تو ہے دو سجدوں کے بیچ میں جس کو کادہ کہتے ہیں اور دوسرا بیٹھنا ہے جس کو جلسہ استراحا کہتے ہیں جلسہ استراحا کا مطلب یہ ہوا کہ جس رکعت میں اطحیات نہیں پڑھنی ہے اور سیمت کھڑا ہونا ہے اس میں بھی پہلے بیٹھنا پھر اٹھنا اس کو وہ چلے استراحت کہتے ہیں اس طرح کادہ جو ہے وہ پہلی اتحیات کے لیے اور چوتھا کادہ دوسری اتحیات اگر تین یا چار رگت والی نماز ہے تو اس طرح سے ان کے ہاں تین بیٹھنے جو ہیں اس میں تو حفیہ کی طرح سے بیٹھیں گے اور آخری بیٹھنا جس میں سلام ہے اس میں بائیں ران کو زمین پر اسی واسطے ضوافے کے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر امام کو سجدہ سہول کرنا ہے مثلا تو چونکہ ابھی سلام نہیں پھیرنا بلکہ ابھی بیٹھا جو ہے تحیات میں وہ پہلے سجدہ کرے گا تو بھی وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بیٹھے گا بائیں گے سہول کرنے کے بعد اگر سیاحت کو آنے گا کو رکھے اسی طرح سے شوافے یہ بھی کہتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی نماز آ کر شریک ہو رہا ہے نماز میں تو اس کی کوئی رقم امام کی تو آخری آخری وہ تو ایسے بیٹھا ہوا ہے جس طرح زمین سے بائیں زمین پر رکھ سکتے لیکن وہ جو بیچ میں آ کر ملا ہے اس کی آخری رقم نہیں پھیرنا اس کو تو اٹھنا تو شباب پہ کہتے ہیں کہ وہ اسی بیٹھے گئے اس لیے اپنا فائدہ یہ ایران کو نیچے رکھنا ہے یہ ہے شفافے کا کہنا اور ان کے لیے دلیل جو ہے وہ حدیث ہے یہاں تو نہیں آ رہی ہے بخاری کے اندر ہے جس میں یہ ساری وضاحت موجود ہے پاس شوافے اس کو لے رہے ہیں تو ہنفیہ کے نزدیک یہ دلیل ہوئی کیا نام ہے اللہ ضلع والی حدیث شفافے کے نزدیک ہمایت سائید والی جو بخاری کے اندر ہے حدثنا يحيى بن يحيى وقطيبة بن سعيد وابو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوث عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين ايدي مثل مؤخرة الرحل جو ہے ہم یہ تو ادھر کر دیں بالکل ہی پیچھے کے بجائے کیا خیال ہے اس کو تھوڑا یہ تو ادھر ایسے کریں بالکل سر کے بجائے ویسے بھی آواز اس کی ڈائریکٹ جائے گی اچھا جنا تو چونکہ نماز سے متعلق باب چل رہے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ موسا ابن طلحہ اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے مختلف الرحل جیسی کوئی چیز رکھ لے اور پھر نماز پڑھے تو اس کو کوئی اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کے پیچھے سے کون گزر رہا ہے یہاں بسرا رہ چل رہا ہے اصل میں جب نماز پڑھی جائے تو سامنے م... کھلی جگہ نہیں رہنی چاہیے بلکہ یہ کہ کوئی چیز ہو سامنے سجدے سے آگے جگہ کچھ رکھا جائے تو تاکہ گزرنے والے نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ اس کا ایس... یہ نہ ہو سکے اس کو سترا کہتے ہیں تو مسئلہ چل رہا ہے کا کہ نمازی اپنے سامنے سترا ضرور رکھے اب یہ مؤثرت الرحل کیا ہے اصل میں جو, جو پالان ہوا کرتا تھا اونٹ کے اوپر اس میں آگے جو ہے بالکل سوار کے آگے تو اس کا جو کہ اینڈ ہوتا تھا یا اس کو ابتدا کہیے وہاں ایک لکڑی اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی تھی وہ اس کام کے لیے ہوتی تھی کہ اس کو آدمی پکڑ بھی لے جیسے بیٹھا ہوا چونکہ اونٹ تو حرکت کرتا ہوا جاتا ہے جب تک آہستہ چلے تیز چلے تو خیر پھر تو اس میں وہ بات نہیں رہتی لیکن جب آہستہ چلتا اونٹ تو چونکہ حرکت زیادہ ہوتی ہے آگے پیچھے تو اس, اس لکڑی کو پکڑ لیتے ہیں جو ہے وہ کوئی بہت اونچی نہیں ہوتی اتنی اونچی ہوگی کہ بھئی ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے بھی اگر پکڑے آرام سے تو اسے پکڑ لے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ زیادہ زیادہ وہ ایک فٹ کی لکڑی ہوتی ہے اور کچھ بارہ اس کا جو ہے پالان وہ بھی تھوڑا سا آگے کو اٹھا ہوا ہوتا ہے اوپر اس کے لکڑی ہوتی تو یہ ہے معاشرۃ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک تو ستھرا رکھ رکھنا چاہیے اور وہ اگر اور کچھ نہیں تو ایک فٹ دیر سے یا تھوڑی اونچی بھی اگر کوئی چیز رکھ دی گئی تو وہ ستھرا بن جائے گا اب اس کے پیچھے سے آدمی گزرنا چاہے تو اس کوئی حرض نہیں لیکن کے اس سے معلوم ہوا نمازی کے سامنے سے کسی آدمی کو نہیں گزرنا چاہیے اور یہ ذمہ داری نماز پڑھنے والے کی ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کا انتظام کرے کہ صاحب اس کے سامنے کھلی جگہ نہ رہے تاکہ گزرنے والے جو ہیں گزر سکیں اور نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ نہ ہو سکے یہ نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی بتلا دوں کہ شاید آگے کہیں حدیث آ رہی ہوگی آ, اس سلسلے میں یہ بات کہ چونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کسی کا بہت بڑے گناہ کی بات آگے حدیث آئے گی ضرور انشاءاللہ وہاں اس سے معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی برائی ہے اب اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ یہ نمازی کی ذمہ داری ہے کہ بھئی لوگوں کو پریشانی میں نہیں ڈالے تو ایک تو ہوتی ہے مثال کے طور پر چھوٹی جگہ ہے تو وہاں تو نمازی کے سامنے سے گزرنا ہی نہیں ہے اگر پیچھے سے گزرنے کی صورت ہو تو پیچھے ہی سے گزرے آگے سے نہیں گزرے ہاں کوئی بہت بڑی جگہ ہے میدان ہے اور یہ کہ دور سے آدمی لوگ گزر رہے ہیں چیزیں گزر رہی ہیں اس کے لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دور سے جا رہے ہیں اب یہ تھوڑی ہے کہ پورا میدان جو ہے وہ سارا کا سارا خالی کرو اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی بہت بڑا حال ہے تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو دور سے آدمی گزر سکتے ہیں یہ ایک فکہ نہیں یہ مسئلے نکالے ہیں اس کے یہ ماننے نہیں ہے کہ صاحب نماز پڑھنے والا جان کر ایسی جگہ نماز پڑھے کہ صاحب آگے میدان پڑا ہوا ہے پورا حال پڑا ہوا ہے اور اسی طرح سے یہ بھی بات کہ گزرنے والے بھی سوچیں کہ جب جائز ہے نا تو ہم بھی آگے سے گزریں گے ارے بھائی تمہیں دو قدم پیچھے کو نکل یہ نہیں کریں گے بلکہ آگے سے گزریں گے یہ دونوں غلط ہیں ایک ہے تو جو اس میں سے نکالی ہیں وہ اور ایک ہے کہ آخر شریعت چاہتی کیا ہے شریعت یہ تو یہ, یہ تو نہیں چاہتی کہ نمازی کے سامنے سے گزرا جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو برا کہا گیا اب وہ, وہ برائی سے یوں کہی ہے کہ وہ گناہ جو ہے اس گناہ سے بچنے کی صورتیں کیا ہیں فاں لوگوں کی تنگی کے رعایت کرتے ہوئے اور گناہ میں مبتلا نہ ہو اس کی شکلیں بتائیں ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پھر اس حکم کی جو جو اہمیت ہے اسی کو اپنے ذہن اس میں گھٹا دیں اور اس کو ہاں ایک ہے حرم مکی کا مسئلہ بیت اللہ کے سامنے وہاں چونکہ دو عبادتیں ہیں اور دونوں عبادتیں وہیں سے متعلق ہیں نماز پڑھنا بھی اور طواف کرنا بھی اس لیے اگر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں وہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ کسی بھی ایک عمل کو نہیں روک سکتے نہ تو نماز کو روک سک... روکا جا سکتا ہے کہ نفلی نمازیں نہ پڑھی جائیں نہ طواف کو روکا جا سکتا ہے کہ بھائی طواف کرنے والے رک جاؤ اس لیے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نفلی نمازیں صرف وہاں کی خصوصیت ہے یہ ورنہ ساری دنیا میں ایک ہی حکم رہے گا یہ بات کے ساتھ اس کو دلیل بنانا کہ ہم نے تو مکے میں یہ دیکھا ہے لہٰذا یہاں بھی گزر جائیں گے یہ غلط ہے یہ صرف وہیں کی بات ہے اس لیے جی کہ وہاں دو نو عبادتیں ہوتی ہیں اور جگہ سے یہ دو عبادتیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے اصل حکم رہے گا سب جگہ سوائے حرم مکی کے وہ حدسنا حدسنا محمد ابن عبداللہ ابن عمیر و اساخ ابن و ابراہیم وقال اصاخ اخبرنا وقال ابن عمیر حدثنا عمر عمر ابن عبید التنافسی عن سماک ابن حرب عن موسیٰ ابن طلحہ نبی قال کننا نصلی والدواب تمر بین ایدینا فذکرنا ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مصر مؤخرت الرحل تکون بین ایدئی احدکم احدکم ثم لا يضر ما مر بین ایدئی ای وقال ابن نمیر فلا يضر ما مر بین ایدئی ای ای ہم لوگ تو انسان ہو کر بھی ان چیزوں کی ریایت نہیں کرتے اور صاحبہ کا معاملہ کیا تھا موسیٰ مسائبن طلحہ اپنے والد طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور چوپائے جو ہیں جانور جیسے اونٹ ہیں اور اسی طرح بکریاں ہیں یہ دباب کہلاتے ہیں یہ ہمارے سامنے سے گزرا کرتے گزر جاتے تھے ظاہر ہے کہ ایک میدان ہے ہم نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یار رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں سامنے سے جانور گزر جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہی مؤخرت الرحل وہ لکڑی ہے جو اتنی اس جیسی کوئی چیز رکھ دی جائے نماز پڑھنے والے اپنے سامنے تو پھر اس کے سامنے سے جو چیز بھی گزرے گی اس کو اس کا نقصان نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ اگر اس نے انتظام نہیں کیا ہے کچھ بھی اور سامنے سے چیزیں گزر رہی تو یہ نماز پڑھنے والے کی نماز میں نقصان اس سے پیدا ہوتا ہے اس لیے نمازی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اب عجیب بات ہے میں دیکھتا ہوں یہاں تو آئیں گے آنے کے بعد ارے پوری مسجد پڑی وہاں جا کے پڑھ لو نماز ٹھیک اس کے ساتھ یہاں نماز پڑھیں گے اگر یہ پردہ نہ ہو تو وہاں نماز پڑھو گے پتا نہیں کیا شوق ہے نماز وہاں نہیں پڑھیں گے اب یہ کہ اپنے جو لوگ ہیں وہ کہتے اوہ دیکھا نا یہاں امریکہ میں آ کے کتنی ہمیں باتیں معلوم ہو گئی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تنگی کر رکھی تھی ہندوستان میں پاکستان میں کہ کے سامنے سے نا گزرو ارے بھائی علم اور جہالت یہ کسی ایک ملک کی پراپرٹی نہیں ہے کہ صاحب وہاں سب کے سب جاہی ہوں گے اور وہاں سب کے سب عالمی ہوں گے یہ تو جس کو علم اللہ نے دیا وہ علم ہے اس پر عمل ہونا چاہیے کتابوں میں کیا لکھا کسی کے عمل کو دیکھ کر تھوڑی علم حاصل ہوتا ہے سوائے نبی کے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے ان کا مقام یہ تھا کہ ان کے عمل کو دیکھ کر کے واقعی علم حاصل ہوتا ہے ورنہ کسی کا بھی عمل حجت نہیں ہوگا کتاب اللہ سن اور حدیث کے مقابلے میں جب نماز ہوتی ہے اس کا یہاں سے تعلق نہیں جب وہ مسئلہ آئے گا جب بتلائیں گے حد ثنا ابن حرب قال حد ثنا اللہ ابن یزید قال اخبرانا سعید ابن و ایوب ایوبان اب لسبت عن عروان عائشہ نہ قالت سئل رسول اللہ صلاح السلام فقال مثل کالم الرحل کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کس کے کتنا ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ موخرات الرحل جیسا وہ جو میں نے بتایا کہ وہ پالان کی جو لکڑی ہوتی ہے بس اتنا کم سے کم مقدار آ ہے زیادہ زیادہ کچھ بھی ہو حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا عبد الله بن یزید قال اخبرنا حيوه عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن عن اروان عائصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوه تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخره الرحله <تصفح> ويبقى ث ہے کہ یہاں غزوه تبوک میں اپ سے پوچھا گیا غزوه تبوک سن 8 ہجری کے اخر میں یا سنوں کے شروع میں ہوا ہے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پہلے حکم تھا اور بعد میں جو ہے اس میں نرمی ہو گئی بلکہ ستقے کا حکم آخر تک رہا ہے اور اب تک باقی حدثنا محمد بن مسن قال حد عبداللہ ابن دوسری سنت ابن حدنا ابن له قال حدثنا حدنا قال حدثنا عبید اللہ انفیان بن عمر ان رسول اللہ خرج خان عید امر ابل حربہ فتولی نا سرا اہ وکان کا ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلے یعنی مطلب نواز عید کے لیے آپ نے ہر با منگوایا ہر با ایسا ہوتا ہے جیسے وہ اتنا بڑا سا وہ چاقو جو ہوتا ہے نا کو اس کو حربہ کہتے ہیں وہ نائف جو ہے وہ دیکھا ہوگا بعض تو یہاں بنا لگا لیتے ہیں جیسے یمن وغیرہ میں بعض یہاں تو وہ ہر وہ کہلاتا ہے بڑا چاقو جس کو ہے تو آپ نے وہ ہر با جو ہے منگوایا چونکہ عرب میں ہتھیار وغیرہ رکھتے تھے ہر بات تھی نیزہ تھا تلوار تھی یہ چیزیں تو آپ نے ہر بار چونکہ تلوار اور نیزہ نہیں ہر بار اس لیے رکھا تاکہ کم سے کم مقدار جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے پتو تاؤ تو وہ آپ کے سامنے اس کو وہاں کھڑا کر دیا گیا آپ نے نماز پڑھی اس کی طرف روک کر کے اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سفر میں ایسا ہی کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد سے عمرا جو تھے انہوں نے یہی صورت لیلی کے صاحب جب امرا جو ہے یعنی مطلب سلاطین اور بادشاہ اور گورنر نماز کے لیے جب پہنچتے تو ان کے سامنے وہ باقاعدہ بار جو ہے وہ دیا جاتا حالانکہ اس کا مقصد کوئی اپنی شان و شوقت جتانا نہیں تھا وہ تو انہوں نے اس لیے کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ ستھرا بنایا اچھا اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو صرف امام کے سامنے ستھرا جو ہے وہ وہ کافی ہوگا ہر ہر نمازی کے سامنے ستھرا ہونا ضروری نہیں ہے ساری جماعت جو نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے واسطے صرف امام کا سترا کافی ہو جائے گا لیکن یہ صرف جماعت کی نماز کے لیے ہے اس واسطے اگر اس کے بعد سنتیں پڑی جا رہی ہیں نفل پڑے جا رہے ہیں پھر ہر ایک انفرادی نماز ہو گئی اور پھر وہی مسئلہ ستھرے کا رہے گا کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں اور نمازی کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ اپنے سنت اور نفل پڑے کہ لوگ نہ گزر سکیں حد ابو بکر صحیح حدثنا محمد بن بشر قالا حدثنا عن نافعن ابن حدی صلی اللہ علیہ وسلم يرکزو وقال ابو بکر إليها زادہ ابن عبی وبعد نافع بن عمر سے روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علم گار دیا کرتے تھے اور ابو بکر نے کہا یغ رضا یہاں پہ غرضہ کا مطلب بھی جمع دینا گاڑنا یہ ہوتا ہے چونکہ تو انزہ کا لفظ آناز بھی ایک ہتھیار ہے اور آپ نے ان کے اس کی طرف نماز پڑھی ابن ابی صاحبہ نے اس روایت کو لے کر اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ جو رابی ہیں نافے کے شاگرد وہ یہاں کہتے ہیں کہ انزہ جو ہے وہ حربہ ہے اور حربہ کا لفظ پہلے آ چکا میں بتا چکا ہوں کہ بڑا جو چاقو ہے وہ ہمارا اچھا اس اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی بعد لوگوں نے کہا سامنے کوئی چیز ہے وہ صاحب ایک لکڑی یوں رکھ دیجئے کسی نے کہا لائن آ کے کھینچ یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ رقضا یار اور غرضہ یغ اس کے معنی گاڑنے کے آتے ہیں ایسے گاڑی جائیں یوں رکھنے سے نہیں ہوتی بات ہی گاڑنا ہوگا صاف حدیث میں موجود ہے حدس احمد ابن القاعدہ محتمر ابن سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کان یا رضو راحل تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنی سواری کو راہل سواری کو آگے رکھ لیتے تھے اور اس کے طرف نماز آپ پڑھتے تھے راحلہ سے یہاں مراد ہوگا وہ جو پالان ہے اونٹ کے اوپر رکھا ہوا وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے تو اس پر اس کے سامنے نماز پڑھتے یہ آگے کی روایت میں بھی آ رہی سلی ہی اور مگر ابن نمیر جو ہیں وہ اس کی تفسیر دوسری کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ صلاح الابن راہلا سے مراد صرف پالان نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو آپ کی سواری تھی اونٹ جو ہے آپ اس کو آگے کر کے اور پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے یہ مراد ہے یہ حدیث میں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اور کوئی چیز نہیں تو چلو بھائی اپنے سواری کو آگے کرو اس کی پوری سواری تو نہ ہوگی اس کا ایک حصہ ہی صحیح سامنے سے لوگ جو ہیں وہ گزر جائیں گے پیچھے تو نہ گزریں گے تو اصل تو مطلب بچانا ہے لوگوں کے گزرنے سے وہ تو پہلی حدیث میں جو جانوروں کا لفظ ہے وہ تو مقصود یہ نہیں کہ ان کا, ان کا گزرنا بھی نمازی کے واسطے گنا کا سبب ہوگا ورنہ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اونٹ کو آگے کرنا اور پیچھے نماز پڑھ لینا یہ ثابت نہ ہوتا تو جانور اگر سامنے سے گزر جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ نمازی گنہ گار نہیں ہوگا حدثنا ابو بکر بک رکن شیب و ظہیر رکنو حرب جمیان ان وکی قال ظہیر حدثنا دسنا وکی حدثنا حد قال حدثنا کالا حد دسنا او اب ابن, ابن ابیفا اپنے والد ابی جوہیفا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں حاضر ہوا آپ ایک مقام ہے مکہ کے مکہ مکرمہ اب تو سب اندر ہی مکہ آبادی میں آ گیا اس وقت تو چھوٹا سا تھی آبادی ایک جگہ ہے وہاں آپ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے واسطے لال چمڑے کا کبا جیسے وہ خیمہ ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا اس میں آپ تشریف رکھتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کی وضو آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا فمن نہ تو چونکہ فمینہ بنا دیں مطلب پھر تو لوگ یہ تھا کہ وہ پانی لے رہے تھے مل تھے یہ تھی صورت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو, تو صحابہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ اگر صاحبہ موجود ہوتے تو صحابہ اس کوشش میں ہوتے کہ جو پانی بھی آپ کے بدن مبارک سے لگ کر گر رہا ہے وہ کسی طرح اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور وہ برکت کے واسطے اپنے منہ کو لگاتے اپنے بدن کو لگاتے تھے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبرک ہے اور تبرک سے برکت حاصل کرنا یہ تو مسلم بات ہے صحابہ یہی کام کرتے تھے چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور سنچے میں اور آپ کو وہاں روک دیا گیا نہیں جانے دیا گیا تو پھر ڈیلیگیشن آئے مکے والوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے ان میں ایک ابن مسعود بھی آئے تھے ثقی قبیلہ بنو سقیف کے سردار ہیں ان کو مکے والوں نے بھیجا ہیں تو یہ طائف کے لیکن ہو سکتا ہے مکے آئے میں ہوں تو ان کو بھیجا کہ بھائی تم جاؤ بات کرنے کے واسطے اور اس سے پہلے اور بھی چونکہ ڈیلیگیشن جا چکے تھے اور مکے والے کسی بھی بات پہ بھی تیار نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی مجھے یہ تو بھیجو مک اور اگر مجھے بھیج رہا ہو تو پھر میں جو بھی کہوں گا وہ تم کو ماننا پڑے گا ہاں ضرور جائیے آپ یہ آدمی بڑا عقل مند اور بڑا جہاندید سمجھا جاتا تھا یہ آئے تو آپ سے باتیں کی اور بڑا آدمی سمجھدار تھا تو اس نے ایسی باتیں کرنے شروع کی جس سے کہ غصہ آ جائے صاحبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ غصے میں اگر یہ کچھ لڑائی وڑائی شروع کر دیں گے تو بس ہمارے کام بن جائے گا ہم بھی ان کو ل... ل... ان سے لڑیں گے مار کے بھگا دیں گے لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم نے عمرہ... عمرے کے لیے آنے والوں کو جنگ کر کے بھگا انہوں نے لڑائی شروع کی تھی یہ چال تھی ان کی لیکن اس میں یہ ہوا کہ ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے صحابہ نے جو ہے اس کو جواب دیا <تصفیل> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس میں تیزی نہیں دکھلائی آپ دیکھ کر پھر آ... نب... نماز کا وقت آ تو آپ اٹھے وضو کرنے کے لیے باز تو وہاں یہ صورت ہوئی کہ جب وزو آپ فرما رہے تھے جو پانی تھا وہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے صاحب لے لے کر اپنے بدن پہ مل رہے تھے یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ اپنے مسوس پھر آپ نے نماز پڑھی اس نماز کو دیکھا کہ چودہ سو آپ کے پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں یہ سارا کچھ تماشا دیکھ کر جب مکے میں گیا تو مکہ والے نے پوچھا بھائی کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو ایک بات سنا میں نے سپر پاور جو ہیں اس وقت کی روما اور فارس میں نے وہاں کے بھی دربار دیکھے اور میں نے اور بھی سلاطین اور عمرہ کے محلات کو دیکھا ہے ان کے قدم اور ان کے جاہو جلال کو میں نے دیکھا ہے لیکن بخدا جو بات محمد کے یہاں میں نے دیکھی ہے وہ تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملی اس لیے کہ وہاں یہ بات نہیں ہے کہ صاحب اس کا ایک محض ایک فوج اور فرہ جو ہے وہ ہے بلکہ یہ کہ اصل جو عشق اور محبت صحابہ کی ہے وہ اطاعت اور وہ فرما داری فرما برداری اور وہ عشق پر محبت وہ تو کہیں دیکھنے کو ملی ہی نہیں مجھے حالانکہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں وہاں تو طاقت و قوت کے بل پر اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں لیکن وہاں تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی محبت جو ہے ویسی جیسے دلوں میں میں نے دیکھی وہاں وہ کہیں اور نہیں آگے وہ سارا قصہ ہے پھر وہ جو اس نے مشورہ دیا اس وقت تو وقت نہیں کہ میں اس کو بیان کروں تو یہ ہے کہ پمین نا ارین صحابہ جو ہیں بسو اس پانی کو لے کر اپنے ہاتھوں پر مل رہے تھے اور چھڑک رہے تھے تو اس سے ہاں فخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انی اندر قال کالفت اب ازن بلال کالا فالٹو فاہو ہا ہُنا و وہ جو ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں کیا نام ہے ان کا ابھی جو ہیں کہ پھر نبی کریم صلاح نکلے اور آپ پر ایک تھا جیسے ایک ڈیرا ڈھالا وہ ہوتا ہے جیسے توپ اس کو کہتے ہیں یا جبہ ویسا آپ کے اوپر اور وہ لال کا لفظ آیا ہے ہمراہ لال رنگ کا وہ پہنے تھے اس سے بعد لوگوں نے سمجھا ہے کہ لال کپڑے جو ہیں وہ پہننا مرد کے واسطے درست ہے جبکہ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منع ہے اسی لیے فکان نے یہ بات رکھی ہے کہ اصل میں یہ بالکل لال نہیں تھا بلکہ ایک یمن کی ایک کپڑا ہوتا تھا اس پہ لال دھاریاں پڑی بھی ہوا کرتی تھی تو اس لیے وہ اس کو ہمراہ اس نے کہا لال دھاریوں کی وجہ سے یہ پورا لال نہیں تھا کہتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر وہ جو جبہ تھا میں ایسا جیسے مجھے ابھی بھی خیال ہی ہو رہا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی پنڈلیاں جو ہیں وہ اس سے کھلی ہوئی تھی اس سے مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کا جو جو تھا ہوا وہ لباس وہ گھٹنوں سے نیچے تک تھا اور پنڈلیاں آپ کی جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھی تو ایسا ہے کہ اتنا اتنا نیچا تھا یہ نہیں کہ ٹخنوں تک آپ پہنا کرتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وزو فرمایا اور بلال نے اذان دی تو پھر میں نے آ... میں اس کو دیکھتا رہا فجال فجال تو اتو فاہو ہاؤنا واؤنا تو میں دیکھتا تھا کہ بلال جو ہیں وہ کبھی دائیں کو مو کر لیتے ہیں کبھی بائیں کو مو کر لیتے ہیں وہ وہی تھا اور حیال فلا سناتے ہیں کہ آگے کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے حیالحیال حیال فلاح تو دائیں طرف صلاح بائیں طرف حیال, حیال, حیال فلا تو بلال اذان میں ایسا کر رہے تھے اس کے بعد ہی کہتے ہیں کہ پھر آپ کے لیے انضا وہی ہربا جو ہے وہ, وہ گاڑ دیا گیا آپ آگے بڑھے اور آپ نے زور کی دو رکعتیں پڑھیں اس کے بعد آپ کے سامنے سے جو ہے اس ہربا کے پیچھے سے گدھا کتا وہ سب کچھ گزر رہے تھے کسی نے کوئی اس میں وہ نہیں سمجھا تو یہ معلوم ہوا کہ اس سترے کے آگے سے کوئی چیز گزر جائے تو کوئی حرج نہیں سترے اور نمازی کے بیچ میں سے کسی چیز کا نہیں گزرنا ہونا چاہیے پھر آپ نے اثر میں دو رکعتیں پڑھی پھر آپ اسی طرح سے دو رکعتیں پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس ہو گئے اس لیے کہ سفر میں تھے اور سفر کی نماز جو ہے چار والی دو رکعت پڑی جاتی حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا بحث قال حدثنا عمر بن ابی زائدہ قال حدثني عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح ذي ومن لم يصف منه آخذ من بلل يدي صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا الناس و مسئلہ سترے کا نماز کے سامنے کوئی چیز رکھی جانی چاہیے تو حدیث مضمون تو یہ پہلے بھی آیا لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے کہ ابو جو دیکھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چمڑے لال چمڑے کا خیمہ تھا اس میں آپ تشریف رکھتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ آپ کے لیے وضو کا انتظام انہوں نے کیا پانی وغیرہ لے کر آئے پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس وضو کی طرف لپک رہے ہیں یعنی جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو پانی جو تھا آپ کے وضو سے جو پانی دبکتا تھا گرتا تھا اس کی طرف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ پانی ہمیں مل جائے تو so جس کو وہ پانی مل جاتا تھا تب تو وہ اسی کو اپنے منہ پر اپنے ہاتھوں پہ اپنے بدن پہ مل لیتے تھے اور جس کو وہ پانی نہ ملے وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری جو ہے وہی وہ اپنے ہاتھوں کو لگا لیا کرتا تھا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی آپ کے بدن مبارک سے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے یہ تھی صحابہ کی محبت کی حالت پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے ایک جو ہے کیا اس کو کہیں گے آنازا کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو لمبا چاقو جو ہوتا ہے نیزہ نہیں نیزہ سے بہت چھوڑا ہوتا ہے وہ ایک ایک, ایک فٹ سے کچھ بڑا تو وہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو انہوں نے گاڑا دیا زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبے سے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ کے اوپر آپ کے بدن پر جو خلا جو لباس تھا وہ لال اور موسم لال کے بارے میں تو میں پچھلے دفعہ ہی بتا چکا ہوں پچھلے حدیث میں جو ذکر تھا وہ یہ کہ پورا لال رنگ نہیں تھا کپڑے کا اس سے تو منع کیا گیا مکرو کہتے ہیں تو کہا مردوں کے لیے لیکن وہ ایک یمن کا ایک کپڑا ہوتا تھا جس میں لال دھاریاں ہوا کرتی تھی اسی کو ہمراہ کہا گیا مسمبرن کا مطلب ہوتا ہے وہ کپڑا وہ لباس جو آدھی پنڈلیوں تک کا ہو اس سے نیچے نہ ہو تو گھٹنوں سے نیچے جو ہے بس وہ اس سے نیچے جو ہے وہ آپ کی پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے کہ وہ آپ کی پنڈلوں کی سفیدی یہ کہتے ہیں کانی کہ رائی تو. تو میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ابھی, ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ آپ کی پنڈلوں کی سفیدی تو آدھی پنڈلیوں تک جو ہے وہ آپ نے لباس پہنا ہوا تھا پھر آپ نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اس جو انہوں نے گاڑ دیا تھا وہ لمبا چھوڑا اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھائی لوگوں کو وہ سترا بن گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور اس چرے کے آگے سے گزر رہے ہیں تو یہ سترہ بن جائے تو اس کے آگے سے گزرنے میں کوہ حرک نہیں نمازی اور سترے کے پیچھے نہیں گزرے حردسنا محمد مسنہ و محمد بن بشار قال ابن المسنا حردسنا محمد بن جعفر قال حردنا شوبہ ن الحکم کال سمیت وبات و, و حفا کالخلط رسول اللہ صلی اللہ وسلم بلحاجی ابو جو روایت ہے الفاظ کا فرق ہے کہ رسول اللہ صپہر کے وقت نے بتہا جو مکہ مکرمہ سے باہر ایک حصہ ہے وہاں آپ تشریف لائے یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ قبل ہجرت کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائی اور دو رکعت ظہر کی پڑی اور دو رکعت اثر کی پڑی اس حدیث کو تو امام نووی چونکہ اشارے مسلم کے جو ہیں وہ شافعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حجت ہے اس بات کے واسطے کہ آپ نے جمع کیا ہے دیکھو زہر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے تو اس میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع کیا لہذا جمع جو ہے زہر اور عصر میں اور مغرب اور عشا میں یہ جمع کہتے ہیں کہ جائز ہے تو حنفیہ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں جمع ہے باقی اور جگہ نہیں ہے تو وہ ان کا کہنا یہ ہے اچھا شوافے کا جہاں تک اس میں مسلک ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حدیثیں مختلف حدیثیں جیسے یہ ایک حدیث ہے اگرچہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے جمع ثابت ہی ہو کوئی آدمی آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے دو رکعت زہر پڑی دو رکعت اثر پڑی اس کے معنی یہ کہاں ہے کہ ملا کے پڑیں اپنے اپنے اپنے وقت پڑی ہوں گی اس کی وضاحت تو ہے نہیں کہ آر آرگومنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن بظاہر اس سے سمجھے جا سکتا ہے کہ آپ نے جمع فرمایا اور بھی حدیثیں ہیں جو جمع کے اوپر دلالت کرتی ہیں لیکن حنفیہ جو ہیں ان میں ان کا مطلب دوسرا بتلاتے ہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو قرآن شریف میں جانا ہے کیونکہ شریعت کے سلسلے میں یہ ایک اصول ہے کہ جو حجت ہے شریعت میں اس میں سب سے پہلا درجہ ہے قرآن کا اس کے بعد حدیث کا اس کے بعد اجماع صحابہ کا پھر قیاس کا تو اس واسطے قرآن شریف سے شروع کرنا چاہیے تو قرآن شریف میں نماز کے تعلق سے جو بات آئی وہ یہ کہ نثرات کانت عالمین کتاب موقو کہ نماز جو ہے وہ ایمان والوں پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو لہذا وقت میں پڑھنا اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت پڑھ لینا اس طرح سے جماس صورتن ہو گئی حقیقت اپنی اپنی ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اندر ہوئی یہ ہے صورت شواز پہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ کہ اگر سفر میں سفر کر رہے ہیں تو اگر اول وقت جو ہے رک گئے تو زہر کے ساتھ اثر کو مقدم کر کے پڑھ لیں گے اور اگر سفر جاری ہے اول وقت جو ہے زہر کا جو تھا اس میں سفر کر رہے ہیں رکے نہیں ہیں تو پھر زہر کو مؤخر کر کے آسر کی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے یہ ہے شوافے کا کہنا تو جمع جو ہے شوافے کے یہاں ہے حنابلہ اور حنفیہ کے یہاں جمع نہیں ہے سوائے اس میں عرفات اور میناقی کے کہ وہاں جمع ہوگی اور عرفات میں بھی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے اور جماعت بھی وہی معتبر ہے کہ جو وہاں امیر کی اقتدام میں پڑھی جا رہی ہو یعنی بادشاہ ہو یا بادشاہ کا نمائندہ ریپرزنٹیو اس کی طرف سے متعین کیا ہوا آدمی اسی جماعت کا اعتبار ہے ہر ایک جماعت کا نہیں لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی تو جمع ہوگی اور اگر اکیلے اکیلے یہ الگ جماعت کر کے پڑھ رہے ہیں تو ہنفیہ کے نزدیک وہاں بھی ہر نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے البتہ مزلفہ میں چونکہ جماعت ضروری نہیں ہے آ... ثابت اس لحاظ جیسے عرفات میں وہاں یہ صورت نہیں کہ امیر کے پیچھے سب کو نماز پڑھنی ہے وہاں ایک اکیلے پڑھ لو یا اپنی جماعتیں کر لو جس طرح بھی صورت ہو اس طرح پڑھی جائے اس کے باوجود جب وہاں جمع رکھی گئی ہے تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ وہاں جمع مطلق ہوگی اور یہاں جمع مقید ہے عرفات کے اندر قید ہے اس کے ساتھ امیر کی امامت کی اور وہاں مطلق ہے کہ مطلب یہ کہ اکیلے پڑھو اور چاہے جماعت کے ساتھ پڑھو وہاں جمع ہوگی یہ ہے فخا کا اس میں کہنا تو آپ نے زور کی دو دوڑکتیں اور اثر کی دو دوڑکتیں پڑھی اور آپ کے سامنے وہی جو اناجہ جو تھا لمبا چورا وہ زمین پر گاڑا ہوا تھا اور ابو جو ہے کہ روایت میں کہ اس سترے کے پیچھے سے عورتیں گدھے اور جانور وغیرہ ہر طرح وصف بذرها تماسه <تصفيق> حدثنا يحيى بن يحيى قال قال على مالك عن ابن الشهاب عن ابعد الله بن عبد الله عن ابن ابباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام ورسول, ال... ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمؤمن بي فمررت بين ايدي الصف ہے یہ حجت الوداع کا واقعہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت حجت الوداع کے موقع پر کسی کے نزدیک دس سال عمر تھی بعض کے نزدیک تیرہ سال تھی اور بعض کے نزدیک جو تھی وہ 15 سال یعنی اٹھارہ سال ہے بعض نے 15 سال تو بعض کے نزدیک 10 سال کسی کے نزدیک تیرہ سال اور بعض کے نزدیک 15 سال تھی اور 15 سال کی جو قول ہے یہ سعید ابن ضبیر رضی اللہ عمن کی روایت ہے جو شاگرد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عما کے تو یہ 15 سال کی عمر ان کی ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر گدھی پر سوار ہیں اتان گدھے کو کہتے ہیں اور ابھی میں اگرچہ ہیمار لگے لیکن اتان بھی بولا جاتا ہے اور ایک روایت میں من کا لفظ بھی ہے کہ یعنی مطلب گدھی کے اوپر میں سوار تھا عرب کے اندر تو اونچے اونچے ہوتے ہیں تو اس میں سواری کو سواری کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا عام طور پر اونٹ ہے گھوڑا ہے گدھے اور یہ گدھی ہے یہ سواریوں میں استعمال ہوتا تھا تو میں بھی اس, اس پر سوار ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن ناحص الحتلام میں بلوک کے قریب تھا یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے بس اب بالغ ہونے جا رہے تھے یہ عمر پہنچ چکی تھی تو اس لیے جو ہے دس سال تیرہ سال پندرہ سال کی عمر اگرچہ سعید جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مگر ناحص الاحتلام جو ہے اس سے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دس یا تیرہ کے قول زیادہ صحیح ہوگا اللہ عالم کیونکہ پندرہ سال میں تو عام طور پر کوئی غبالغ ہو ہی جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مینا میں نماز پڑھا رہے تھے میں صفوں کے بیچ سے گزر گیا اور میں وہاں اترا اور میں نے اپنی گدی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنا چرنے لگے اور میں صف میں داخل ہو گیا کسی نے میری اس بات کو پر کوئی اعتراض نہیں کیا بعد میں اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سترا ایک امام کے واسطے کافی ہے وہی پوری جماعت کا سترہ بن جائے گا اب اگر صفوں کے بیچ سے کوئی گزر بھی رہا ہو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا یہ اس سے بات سمجھ میں آئی کیونکہ وہ سترہ امام کے سامنے ہے بس وہ کافی ہے یہ ہے اس حدیث کے معنی حد ہر بن تبن قال اخبرنا ابن وحب کالا الله ابن قال يبعد ابن حجت البا یوسلی بن حمار و بین وہی ہے مضمون صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے اس کے وقت بتلا دیا وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی ان کو کہ ان کو عبداللہ ابن عضب... عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ادبا کو کہ وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مینام نماز پڑھا رہے تھے حجت الوداع کے موقع پر تو یہ کہتے ہیں کہ صفوں کے بیچ سے جو ہے وہ گدھا چلا گیا اور پھر وہ اتر گئے اس سے اور لوگوں کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے تو یہ اس طرح سے صفوں کے بیچ سے چلا جانا اور کسی جہاں صف میں جگہ ملے وہاں پہنچ جانا یہ اس جگہ پہ یہ ایسا کرنا درست ہوگا حد ابن اقا القرط علام علیکم زید ابن اسلام عبد الرحمان ابن ابی سعید ان ابی سعید القدری اللہ رسول اللہ وسلم اذا كان احدكم فلا يدا هو <تصفيق> ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑے تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے اور جتنا ممکن, اس ممکن ہو اس سے اس کو ہٹائے سامنے سے نہ گزرنے دے پھر بھی اگر وہ نہ روکے اور وہاں سے گزرنے پر ہی اصرار کرے تو اس سے جنگ کرے اس لیے کہ وہ شیطان ہے یہ آپ نے فرمایا اس لیے بعض اماں کے نزدیک جیسے ہم جن کا اصول یہ ہے کہ ظاہر حدیث پر وہ عمل کرتے ہیں اس لیے وہ تو صاف کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دھکا بھی دینا ہو دے دو دھکا اس کو جو سامنے سے گزرنا چاہتا ہے چنانچہ سے آگے حدیث اور بھی زیادہ واضح آ رہی پہلے میں اس کو پڑھ پھر بتاتا ہوں حدثنا شهبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميد قال بينما انا وصاحب لي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورائيتمه قال بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعه الى حين يثره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يستاذ بين يديه فدفع في نحره فنظره فلم يجد مساغاً إلا بين يدي أبي فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمسل قائماً فنان بن أبي سعيد ثم, ثم زاهم الناس فخرج فدخل على مروان فشكع إليه ما قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولي ابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضاف اللہ احدین یسرنا فلی فافات ابن ہلال جن کا نام حمید ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی جو ہیں ہم آپس میں ایک حدیث ایک بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں آپس میں جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکسچینج آف نالج یہ ہے مذاکرہ تو ابو صالح سمان نے کہا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے جو میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنی ہے اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی کسی اور سے سن کے بلکہ میں خود ابو سعید کو دیکھا ہوا ہے تو ان سے ہی میں نے سنی تھی اور وہ حدیث سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ اور وہ نماز پڑھ جمعہ کی جو چیز کے سترے کے طور پر بنائی ہوئی تھی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سترہ سامنے تھا تو ایک آدمی آیا جوان قبیلہ بنی ابو معیت کا اور اس نے گزرنا چاہا سامنے سے یعنی سترے اور ابو سعید کے بیچ سے سترے کے پیچھے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں سترا جو تھا اس کے اور ابو سعید نماز پڑھانے والے کے درمیان سے گزرنا چاہا تو انہوں نے اس کے گلے پہ یہاں نہر اسی کو کہتے ہیں گلا گلے پہ انہوں نے اس کو مارک دھکا دیا اس نے دیکھا اور مگر اس کو کوئی اور راستہ گزرنے کا تھا ہی نہیں اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے سے وہ گزرے سو گزرے پھر لوٹا وہ گزرنے کے واسطے ابو سعید نے پھر اس کے گلے پہ مارا ایک اور پہلے سے سخت دھکا اس کو دیا وہ وہیں جم کے کھڑا ہو گیا تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ابو سعید نے اس کو اور دھکا دیا ہوگا پھر لوگ اکٹھے ہو گئے نماز پوری ہو گئی تو وہ نکل کے چلا گیا اور اب مروان جو اس وقت خلیفہ تھا وہاں پہنچا اور شکایت کی اس کو کہ میرے ساتھ یہ ابو سعید خدری نے یہ حرکت کی ہے اس کے بعد یہ مروان وہاں پہنچے یہ کیا نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پہنچے مروان کے پاس تو مروان نے کہا کہ یہ تمہارے بھتیجے اور تمہارے بیچ میں کیا قصا ہے کہ یہ تمہاری شکایت کرتا ہے ابو سعید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا جب تم میں سے کوئی شخص سترا سامنے کر کے نماز پڑھ رہا ہو پھر کوئی شخص اگر بیچ میں سے گزرنا چاہے تو اس کے گلے کے اوپر مار کے دھکا دے دو پھر اگر وہ انکار کرے اور نہیں رکے تو اس سے جنگ کرنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے تو وہ یا تو اب اسے قدری کامر ہو گیا اس لیے میں نے کہا کہ ہم انا بلا کے آتے ہوئے کہ بالکل اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے ہاتھ سے اس کو روک ہے شواب سے کہتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے تو یہ کہ اگر تھوڑا سا آگے کو بڑھنا پڑے تو بالکل حرد نہیں اس کی اس کو دھکیلنے کے بازت. شواز سے کا یہ کہنا ہے کہ نہیں بھائی آگے مت بڑھنا بس اپنی اپنی جگہ اپنی جگہ کڑے رہتے ہوئے ہی اگر یوں کر دو ہاتھ وہ جنگ ونگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اپنی نماز کی حفاظت جو ہے اور اس میں حرکت نہ کرنا یہ زیادہ اہم ہے بہ نسبت بر اس کے کسی <tap> <tap> کو الحمد کسی کو گزر نہ دیا جائے حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو مبا شدت پر یعنی اس مسئلے کی شدت پر محمول کریں گے کہ یہ مسئلہ بہت شدید ہے تو اس شدت کو بتلانے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس کو چاہیے کہ اگر جنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ بھی کرنی پڑتی تو جنگ کی جاتی یہ مطلب نہیں کہ بھئی ہاں بس جنگ کرنے شروع کر دو وہاں پھر نمازی کیا رہ جائے گی تو کیونکہ نماز کا مزاج جو ہے وہ ہے سکون حرکت نہیں ہے اسی واسطے ادھر ادھر دیکھنا بے وجہ ہاتھ پاؤں ہلانا یہ چونکہ منع ہے جب نماز کا مزاج سکون ہے تو سکون کے خلاف جو چیز بھی ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی کیونکہ وہ اس کے مزاج سے مختلف ہے تو اس لیے صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے تو قرآن قرآن شریف پڑھیں ذرا وہ کوئی قرآن شریفی کا لفظ ذرا بلند آواز سے کر دو اسے ایک ہی لفظ جس سے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو رک جائے اور نہیں رکتا تو جائے وہ اس کی غلطی ہوگی اپنی نماز کو خراب نہ کریں والله عالم حدثنا یحیٰ ابن یحیٰ يحیب قال قرأتو علی مالک عن ابن نظر عن بص ابن سعيد ان زید ابن خالد الجہنی ارسلہو الہ بی جہیم يسأله ماذا ثمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النظر لا أدل قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة مسئلہ چل رہا ہے نمازی اپنے سامنے ستھرا رکھے کوئی چیز ایسی رکھے کہ گزرنے والے اس کے پیچھے سے گزر جائیں نمازی کے سامنے سے گزرنا نہ ہو یہ مسئلہ چل رہا تھا تو اس میں حدیث آ رہی ہے کہ زید ابن خالد جوہنی نے ابو جوہیم کے پاس کسی کو بھیجا یہ سوال دے کر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرے تو اس کا کیا حکم ہے اس لیے کہ جو سترے کا جو حکم آ رہا ہے بڑی تاکید کے ساتھ اور یہ بات کہ اگر اس کے باوجود کوئی آدمی گزر گزرے یا گزرنا چاہے تو اس کو روک دیں تو معلوم ہوا کہ جو اتنی شدت ہے گنا ہوگا کیا گنا ہے اس کا یہ سوال کا مقصد تھا تو ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر اس کا کتنا بڑا وبال ہے اور کتنا گنا اس کو ہوگا تو پھر اس کے لیے چالیس تک کھڑا رہنا بہتر ہے بنیسبت اس کے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے اللہ, بی خیر و اللہ, اللہ خیر جو یا حج اللہ تو چالیس تک کھڑا رہنا اس کے لیے کہیں بہتر ہوگا بنیسبت اس کے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے ارب کا لفظ تو راوی نے نقل کیا لیکن یہ کہ راوی جو ہے نظر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے جو ہے عربئین یومن فرمایا تھا یا شہرن یا سناتن چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال معلوم ہوا کہ اتنے عرصے تک کھڑا رہنا گوارہ کر لے گا مگر نمازی کے سامنے سے گزرنا گوارہ نہیں کرے گا اگر اس کو گناہ معلوم ہو جائے اتنی سخت بات ہے یہ تو اب اسی لیے بڑا عجیب لگتا ہے کہ لوگ آخر ذرا سی سہولت کی وجہ سے کہ ایک دو بس پیچھے سے نکل جائیں لیکن یہ تعویلیں کرنے کی کوشش کرنا کہ بھئی تو اتنی وہ نہیں ہے اور نمازی کے سجدے کے پیچھے سے گزر جانا درست ہے اور یہ اور وہ ہے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بڑا میدان ہو یا بہت بڑا حال ہو تو اس میں اس صورت میں کہ بھئی اگر پیچھے سے گزرنے کی جگہ نہیں ہے یہ لمبا اس کو چل کے جانا پڑتا ہے تو اس کو گزرنے کی اجازت ہوگی گویا یوں کہا جائے گا کہ اتنا فاصلہ ہے کہ جس کی وجہ سے گزرنے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا ہے وہ اس وجہ سے یہ بات فقہانے نے کہ کہی ہے کہ اگر بہت بڑا میدان ہے یہ بہت بڑا حال ہے اس میں اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دور سے گزر جائے تو دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ نمازی کی سامنے سے گزر رہا ہے اور ویسے بھی تنگی ہے کہ بھئی اتنا لمبا چکر کاٹ کے جائے یا پھر رکر ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ پھر اتنے بے احتیاط ہو جائیں اور اس کو اتنا ایزی لینے لگے کہ صاحب بے وظہبی چار قدم آگے بڑھ کے کہ وہاں دیوار کے پاس پڑھ لیں گے مگر ماں نہیں چھوڑیاں کر کے تو یہ غلط طریقہ ہے ان کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں بڑی سختی ہے حدیث کے اندر اس معاملے میں دیکھا نہیں کہ نماز پڑھنے والے تک کو کہہ دیا کہ اگر تمہیں جنگ بھی کرنی پڑے جنگ کرو اس کو روک دو اگرچہ نفیہ اور دوسرا اماں اس میں تعویل کرتے ہیں اور یہ کہ وہ مطلب سختی بتلانا ہے صرف اشارے سے یا اپنی آواز سے قراءت کی اس کو روک سکتے ہیں اگر اس کو پتہ نہیں حدسنی یعقوب ابن ابراہیم الدعقی قال حدسن ابن ابی حازم قال حدسنی ابی انصال ابن قال قالقان بین مسلّہ رسول اللہ وسلم علیہ وسلم و بین الجداری ممر الشاد تو یہی میں جو عرض کر رہا تھا ابھی کہ نمازی کو بھی نماز پڑھنے میں کس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تو سہل ابن سعد سائدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان میں صرف ایک بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی اس کا مطلب یہ آپ دیوار سے قریب ہو کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ گزرنے والے کو یہ ضرورت نہ ہو کہ وہ سامنے سے گزرے پیچھے جگہ پڑی ہوئی وہاں سے چلا جائے حدثنا حسنا الصاق ابن ابراہیم محمد ابن مسنا و ابن البن قال اصاف اخبرنا وقال ابن مصنح حدثنا حماد ابن مصعد یعنی ابن عبید و ابن الاقوا عن قان یت حر مودا مکان المصحق یوسب حفیع و ذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یت ذلك علیق المکان وكان بين ابین المبری ول قبل ممرشاتی سلما ابن الاقار رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ جو جگہ قرآن شریف کے رکھنے کی تھی وہ ہمیشہ اس کی فکر کرتے تھے کہ وہاں جا کے نماز پڑھ لیں جیسے ہوتا ہے نا کبھی ایک یہاں کوئی آپ نے الماری رکھ دی اس میں قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر بھی اس طرح کی صورتیں اب تو خیر ماشاءاللہ بڑے بڑے کالم ستون پلرس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ہو گئے قرآن شریف رکھنے کی کوئی جگہ تھی تو یہ سلمہ ابن الاقوہ اس جگہ کے فکر میں رہتے تھے کہ وہاں نماز پڑھنے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ جہاں وہ قرآن شریف رکھے جاتے تھے یا رکھنے کی جگہ ہے اس وقت تو وہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ کہ ممبر اور قبلہ کے بیچ میں صرف ایک بکری کے گزرنے کا راستہ جتنا ہوتا ہے اتنا تھا ظاہر ہے کہ وہی پاس جگہ ہوگی اور کشاد کی اتنی ہوگی آپ کا جو مسلح تھا جیسا کہ پیچھے گزر چکا کیونکہ ممبر مسلح ایک لائن میں آتا ہے وہ جو قرآن شریف پڑھنے کا جگہ کا ذکر ہے اس میں حادیث میں صاف دستنا محمد عمر مسنہ قال حدثنا مکی قال یزید اخبرنا قال کان سلمہ یتحرر صلاة عند الاسطوانة فقلت له یا ابا مسلم اراکت تحرر صلاة عند هذه الاسطوانة قال رأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرر صلاة عندها یزید کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اکوا جو تھے وہ نماز پڑھنے کے واسطے اس پلر کے پاس جگہ لینے کی کوشش کرتے تھے جو مصحف کے پاس ہے یعنی جہاں اس زمانے میں جہاں سلمہ ابن الاقوا بیان کر رہے ہیں اس زمانے میں جہاں قرآن شریف رکھنے کی جگہ تھی اس کے پاس کا پلر جو ہے وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور میں نے ان سے کہا فکول طلہو یہ کہتے ہیں راوی یزید کے میں نے سلما سے کہا کہ اے وہ مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس پلر کے پاس افطوانا کے پاس نماز پڑھنے کی برابر کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا ہے حدثنا ابو بکر عبن ابی صحیح قال حدثنا اسماعیل ابن علیہ صنعت و حدسنی ظہر ابن حرب قال حدثنا اسماعیل ابن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن نبي زر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مصر آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مصر آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت يا أبا زر ما بالو الكلب الأسود من الكلب الأحمل من الكلب الأصفر قال ابن عقیص عالتو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قما صطنی فقال القلب یہ الشیفان صحابی ہیں یہ روایت کرتے ابو ذر سے ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو پھر اگر اس نے اپنے سامنے سوترا بنا لیا ہو کسی چیز کا جیسے کہ وہ جو جس کو کیا کے اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کے لیے بنی ہوئی ہوتی جگہ پالان تو پالان کی جو آخر کی لکڑی ہے آگے کی تو میں نے بتایا تھا کہ زیادہ زیادہ وہ ایک فٹ کی ہوتی ہے تو اس کے برابر بھی اگر اس نے رکھ دیا تو ٹھیک پھر اگر اس کے سامنے اتنی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے پھر تو اس کی نماز کو خراب کرے گا گدھا ہو عورت ہو کت, کالا کتا ہو ان میں سے کوئی بھی چیز گزرے گی اس کی نماز کو خراب کر دے گی یہ آپ نے فرمایا خیر یہ مسئلہ تو اور بھی آگے آ رہا ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کالے کتے کا تو میں نے کہا عبداللہ بن سامد کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو ذرا کہ کالے کتے کا قصہ کیا ہوا کہ نہ لال ہے نہ پیلے رنگ کا آخر لال کتے کی کیوں بات آئی ہے تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہ بھتیجے بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے اس واسطے وہ اس کا گزرنا جو ہے وہ صحیح گزرے گا تو غلط ہوگا نماز ٹوٹ جائے گی نماز میں خرابی آ جائے گی یہ تو ہوا اس حدیث کا مطلب آگے بھی یہ حدیثیں آ رہی تو میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے اور چیزوں کا جو ذکر آیا الحمار المرا القلب حدثنا شعیبان ابن فروخ قال حدثنا سلیمان ابن المغیرہ اور دوسری سند و محمد ابن المصن ابن بشار قال حدثنا محمد ابن الجعر قال حد صنا شعبہ تیسری سند حدسنا اسق ابن ابراہیم اخبرنا اخبر ابنو جریر قال حدثنا ابی تیسری سند چوتھی صنعت وحدسنا اساق ایزن قال اخبرنا محتمر ابن سلیمان قال سمیت سلم سلم ابن اب ابی زیال پانچویں سند و حدسنی یوسف ابن حماد معنی قال, زیادن من یعنی اید بن هريرة قال قال بن بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والحمار حمنا رسلط المرۃ الحمر مسرو روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو خراب کر دیتا ہے عورت کا گدھے کا کتے کا گزرنا اور بچا لیتا اس کی نماز کو معاشرت الرحل کے جیسی کوئی چیز وہ جو میں نے کہا کہ وہ ایک فٹ کی لکڑی کے برابر کوئی چیز اس سے زیادہ رکھنے سے بچ جائے گی نماز اچھا اب یہ مسئلہ ہوا کہ بھائی یہ آخری عورت اور ہیمار اور قلب اس کا جو ذکر آیا تو یہ کیوں ہے آخر ایسا ہے اس پہ فقہان نے گفتگو کی جہاں تک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا معاملہ ہے وہ تو چونکہ ظاہر حدیث پر چلتے ہیں ان کا اصول سکھا یہی ہے کہ ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے جو حدیث میں بات آ گئی اس کو ایسے کیسے ہی لے لیں گے ہماری سمجھ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو یہ تو ان کے آس اصل میں میں ایک بات تھوڑا سا روک کر مسل ایک اصول اور بتلا دوں حدیث کے ایوالویٹ کرنے کے لیے جانچ اور پرتال کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو کہلاتی ہے روایت روایتن اس کو جانچنا اس مانا کر کہ راوی کیسے ہیں ان راویوں کو جانچ لیا جائے راوی ایک سب کے سب ہیں اور جو اسٹینڈر ہے کسی حدیث کے بحیثیت روایت کے جانچنے کا اگر اس معیار اسٹینڈرڈ پر پوری اتر رہی ہے رابیوں کے اس چین کے لحاظ سے بیچ میں کوئی انقطاع اور گیپ بھی نہیں ہے کوئی رابی کمزور بھی نہیں ہے تو یہ حدیث بس معتبر ہے اور اس کو لیا جائے گا یہ تو ہے اس کو کہتے ہیں روایتن جانچنا دوسرا اصول ہوتا ہے جانچنے کا کسی حدیث کو درایتن درایت کے معنی ہوتے ہیں یہ کہ اس بات کو دیکھا جائے کہ یہ حدیث جو پورا ایک کانسیپٹ ہے شریعت کا یا جو اس طرح کے مسائل ہیں ان میں اس مقصد اور کانسیپٹ اور روح جو ہے قانون کی یہ اس سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں درایت تو درایتن بھی جانچنا ہوتا ہے حدیث کا امام احمد ابن حمب الرحم اللہ جو ہیں وہ درایت کو نہیں لیتے وہ صرف روایت کے اصول کو لیتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بھائی جو الفاظ آ گئے بس آ گئے ہم کو سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ کس درجے کی بات ہے حدیث میں ہے بس ہم اس کو لے لیں گے حدیث معتبر ہونی چاہیے تین امہ جو ہیں امام ابو حنیفہ امام شاخ امام مالک وہ حدیث کو روایتاً بھی جانچتے ہیں اور درایتن بھی جانچتے ہیں اس لیے میں نے یہاں کہا کہ امام احمد بن حمبل رحم اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آپات حدیث میں آ گئی ہم نے اس کو ایسے لے لیا کہ صاحب کسی عورت کے گزرنے سے گدھے کے گزرنے سے کتے کے گزرنے سے نماز میں فساد آ جاتا ہے سامنے گزر جائے بس ہم نے تو ایسے لے لیا امام ابو عنیفہ امام شافعی امام مالک اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گزرنے سے نماز میں خرابی آ جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر جیسے اور چیز گزر جائے گی ویسے ہی گزرنا ان کا بھی ہے ہاں نماز میں کمال اور خوبی نہ ہوگی مکروہ ہے یہ بات کہ ان کو یہ گزریں تو نمازی کے نماز میں اس لیے کراہت آ جاتی ہے کہ اس سے ذہن جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے نمازی کا ذہن ان کی طرف لگ جاتا ہے یہ انہوں نے تعبیل کی ہے اچھا صاحب انہوں نے تعبیل کہاں سے کر دی ہے تو حدیث میں ہی تو یوں کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابلے میں ان ائمہ کو ضرورت کہاں سے ہو گئی کہ یہ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں یہ ہیں وہ باتیں کہ جس کو لے کر کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ائمہ کے اشتہاد کو نہیں دیکھو نہیں ماں وہ نہیں فرماتے تھے یہ, یاد یہ بات ان کی جو ہے وہ سب کو یاد ہے کہ صاحب میری بات جو حدیث کے خلاف مل جائے اس کو دیوار میں پھینک کے مار دو یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن آگے نہیں دیکھیں گے کہ ان کا تو کوئی قول ایسا ہے ہی نہیں کہ جو حدیث کے خلاف ہو یہ کیا ضروری ہے کہ ہر حدیث بخاری میں تلاش کرو بخاری میں تمام حدیثیں توڑ رہی ہیں بخاری شریف کے اندر یا مسلم شریف کے اندر جو بھی حدیثیں وہ صحیح ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ ساری حدیثیں وہی ہیں اور ساری صحیح حدیثیں وہاں ہیں یہ ضروری نہیں ہے چنانچہ اب آگے دیکھیں کہ امام ابو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جو یہ تعویل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آگے حدیث آ رہی ہے حد صنا و ربن صحیح و امراق ربن حرب قالو حدنا سفیان عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حضرت اسما کے بیٹے ہیں تو اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی ہوا ہوا کرتی تھی جس طرح سے جنازہ ہوتا ہے نا تو مطلب جنازے کا مطلب بتانے کا حاصل یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اگر نماز ایسے پڑھ تو وہ بھی ایسے لیٹی ہوئی یہ مطلب نہیں بلکہ یوں لیٹی ہوئی ہوں یہ ہے جنازے اعتراض جنازہ کا معنی یہ ہوئے کہ گویا, گویا اس طرح سے لیٹے ہوئے ہوں گے صاحب لیکن ابھی جلدی مت کیجئے سمجھنے کے اندر پوری حدیثیں آنے دیجئے کبھی سمجھے کہ صاحب باقاعدہ جیسے جنازی کی نماز پڑھی جا رہی ایسے ہی ان کی بھی نماز پڑھی جاتی تھی کہ. یہ مطلب نہیں اس سے تو صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ عورت کا اگر گزرنا جو ہے وہ نماز میں فساد پیدا کرتا تو میں کیسے لیٹے ہوئے ہوتی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھا کیونکہ خجرہ شریفہ جو تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا اب اس واسطے یہ تھا کہ وہ بھی لیٹ جائیں رہیں اور آپ جو ہیں رات میں نمازیں جو بھی پڑھا کرتے تھے وہ پڑھ لیں یہ, یہ تو تھی شکل لیکن لیٹنا جو تھا اس سے سمت تو معلوم ہو گئی کہ ایسے لیٹتے تھیں لیکن آپ جو نماز پڑھ رہے تھے پڑھا کرتے تھے وہ کس طرح وہ اس کو ابھی حدیثیں آگے آئیں گی حدثنا ابو بکر بکربنبی صحیح وکال حدسنا وکی انسام قالآ نبی وصلی وسلم و صلاح و بین اللہء اللہ علیہ البین و بین القبیلہ او تر تو یہی احسام اپنے والد سے اور بہت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اپنی نماز پوری کی پوری پڑھا کرتے تھے میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیتی بھی ہوا کرتی تھی جب آپ ارادہ فرماتے کا وطر پڑھا جائیں گے تو آپ مجھے جگا دیا کرتے تھے میں بھی, میں بھی وطر کی نماز پڑھ لیتی تھی جو آخر میں اس لیے کہ آپ کی نمازیں تو بہت لمبی لمبی ہوتی تھی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی نماز تعجب کی پڑھ کے لیٹ جاتی تھی جبر کا وقت ہوتا آخی شب میں تو حضرت عائشہ کو اٹھا دیا کرتے آپ اٹھ جایا کرتی نماز پڑھ لیتی اچھا سا حد بن علی قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ نبی بکر ابن حق انبن زبئی کالا قال عائشہ کالا فک النا المرۃ الحمار فقالت المرۃۃ لفترآتنی بین رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم محتردہ اعتراض الجناز وسلی یہ اور وہ ابن زبیر وہی اور کہہ رہے ہیں کہ عرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کس چیز سے جو ہے خرابی آ جاتی نماز میں کس چیز کے سامنے گزرنے سے ہم نے کہا عورت کے اسی طرح گدھے کے گزرنے سے تو عرت عائشہ نے فرمایا عورت کوئی برا جانور ہے جیسے یہ ہوتا رہی. کیا بات تم کہہ رہے ہیں دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے بڑھ کر تو اس مسئلے کو جاننے والا کوئی اور امت میں نہیں ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے اگر کوئی بات کوئی کہہ رہا ہے ایک حدیث کی وضاحت وہ کر رہے ہیں تو ائمہ پھر جو اس مسئلے کو لے سکتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام ونیفا امام شافی کا اپنا اشتہاد ہے حدیث کے مقابلے میں یہ کام تو عائشہ کر رہی طور عائشہ نے کہا کہ عورت کوئی برا جانور ہے میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا و لیتا و, لیتا و پایا ہے جس طرح سے جنادہ سامنے ہوا کرتا ہے تو اس لئے عورت کے سامنے ہونے سے کیسے نماز تو سکتی یہ تھا حاصل عائشہ کا فرمانہ آگے اور اس کو فرماتے ہیں کہ عن مسروق عن عائشہ وذکر اندہا ما یقعو صلی اللہ الکلپ والحمار والمرہ فقارت عائشہ قَبْ بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلیم یہ روایت یہ مسروخت کے شاگرد ہیں اور بڑے مشہور طابعی ہیں مسروق عرط عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نماز کو جو چیز قطع کرتی ہے وہ ہے کتا اور ہیمار گدھا اور عورت طرط عائشہ نے فرمایا تم نے تو ہمیں گدھوں اور کتوں سے ہی لیا دیا تائشہ کہہ رہی کیا بات تم کہہ رہے ہو بخدا میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا میں جو ہے سامنے آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی بھی ہوا کرتی تھی اور مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اس درمیان میں تو میں نا پسند کرتی تھی کہ میں بیٹھوں میرے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی تو میں کیا کرتی تھی وہ دو ہوتا نا جیسے لیٹے لیٹے سرک جانا یہ ہے بیٹھ کے جانا اس سے آپ کی نماز میں خلل ہوگا میں کیا کرتی تھی فانسلو انسلو یا انسلو, انسلو, انسلو کے معناتیں اس طرح سے لیٹے لیٹے کھسک جانا میں آپ کے پیروں کے پاس کو کھسک جائے کرتی تھی اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی تھی آگے بھی آراز ان الاسود ان عائشہ قارت عدلتمونا بالکلاب والخمر لقدر آئیتنی مستجعتن ان سرین فیجیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیتوسط السرین فیصلی فاکرہو ان اسرحہو من قبل السرير انسل قیب علی رجلع سریر حتٰ تو اس میں بھی مضمون وہی ہے رابی اس کے جو ہیں وہ اسود ہیں تو کئی رابی ہو گئے ایک تو عرو ہو گئے مصروخ ہو گئے یہاں اسود ہیں حضرت عائشہ سے روایت کر رہے ہیں یہ آگے ایک اور حدیث ہے وہ ہے ابی سلمہ ابن عبد الرحمٰن عناصالت کن تو انعامیہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم و رچلا یا قیبل فا سجدا غمزنی فقبت یوم لئی سفیہ مساریہ جو میں نے کہا تھا کہ لیٹنا آپ کا کس طرح تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے کہتے کہ میں آپ کے سامنے ہوتی اس حدیث سے معلوم ہوتا شکل کیا تھی کبو سلم ابن عبدالرحمن عظائشہ سے بات کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلیٰسم کے سامنے لیٹی بھی ہوتی تھی میرے پیر آپ کے قبلے کے سامنے پاس ہوتے اس کا مطلب کیا ہے بیچ میں پوری نہیں آ جاتی تھی صرف پیر جو تھے حضرت عائشہ کے وہ آ جاتے تھے آپ کے سجدے کے سامنے اس سے معلوم ہوا کہ بیچ میں نہ ہو کہ کوئی بالکل اس کا بیچ کا حصہ کا بالکل سینہ اور پیٹ سامنے ہو بلکہ یہ کہ صرف پیروں کا حصہ اتنا جو تھا وہ آپ کے سجدے کی جگہ کے سامنے آ جاتا تھا اسی لیے اس میں اختلاف ہے کہ اگر صرف کسی کا منہ ہو سامنے جیسے اس طرح لیٹا ہوا ہو کہ منہ یہاں ہے اور آدمی یوں نماز پڑھ رہا ہے تو بعض فکا کہتے ہیں کہ نہیں غلط ہے یہ منہ نہیں ہونا چاہیے پیر کا حصہ ہو تو کوئی بات نہیں دوسرے فکا کہتے ہیں کوئی رجحان خالی اگر منہ ہو مگر بیچ جو ہے بدن وہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ اگر سینہ اور پیٹ سامنے نہیں آنا چاہیے کہ وہ پورا جسم ہو جاتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے تو پیر اگر کسی لیٹے ہوئے انسان کے سامنے آ جائیں اور نماز کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس سے نماز میں کوئی خلن نہیں آئے گا لیکن بانا لیے ہوا کہ عائشہ کے بتانے کا حاصل یہ ہے کہ عورت کے سامنے ہونے سے اگر نماز کروڑ جائے کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میرے سامنے ہوتے ہوئے کیسے نماز پڑھ لیا کرتے تھے سلام الرحیم حدثنا یحیبن یحیب قال قراتو علی مالک عن ابن سحاب عن سید ابن المسیب عن نبی حریر ان سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوب الواحد الکم صوبا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے کے اندر نماز کے بارے میں سوال کیا کہ نماز کیا صرف ایک کپڑا ہو ایک چادر اور کوئی بدن کا کپڑا نہیں ہے تو ایک چادر ہے صرف اس کو بدن پر لپیٹ لینے سے نماز ہو سکتی ہے کیا تو آپ نے یہ فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوں گے کیونکہ غربت ہے افلاس ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں پہننے کو تو اب اگر یہ ہو کہ بھائی دو کپڑے ہی ضروری ہیں تین کپڑے ضروری ہیں تو غریب آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا مقصد تو یہ ہے کہ سطر چھپ جانا چاہیے یہ ہے تو واقع یہ ہے کہ اصل میں ہر جگہ کے معاشرے چونکہ الگ ہوتے ہیں ان معاشروں معاشرے اور عادتوں کی وجہ سے لوگ اسی کو مسئلہ سمجھ لیتے ہیں مثلاً بعض علاقوں میں جو خاص طور پر اب تو تقریباً سبھی جگہ انڈر ویئر جو ہے وہ اس کے استعمال کرنے کی عادت ہے چاہے پاجامہ پہن رہے ہیں کہ پینٹ پہن پیند رہے ہیں کہ دھوتی لنگی پہن رہے اس کا نتیجہ جو یہ عادت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر وہ ہے فائدے کی بات ہوئی سہولت کی بات ہوئی صفائی کی بات ساری کچھ ہوئی مگر اس کو عادت اس کی عادت ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایسا ہو گیا کہ جیسے انڈر ویئر پہننا گویا مسٹ ہے ضروری ہے یہ چناچے بادلوں کے, کے تعلق سے محسوس ہوا احرام میں بھی وہ لوگ انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں حالانکہ احرام میں نہیں پہنا چاہیے مگر ایسا کہ جیسے وہ انڈر ویئر کے بغیر ہی محسوس کرتے ہیں کہ صاحب ہم ننگے ہیں اور انڈر ویئر میں تو کوئی بات ہی نہیں وہ تو کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتا تو یہ عادت کی بات ہے تو اس لیے ایسے حالات میں کیا تصور کوئی کر سکتا ہے کہ صاحب خالی ایک چادر کسی کے پاس اگر ہے کوئی کپڑا اور نہیں ہے تو وہ کیا نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ سوال آپ سے اس لیے کیا گیا آپ نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کے پاس کیا دو کپڑے ہوں گے تو ایک کپڑا اگر ہے اور سطر چھپ رہا ہے تو مرد کا سطر بھی چھپ, سا, چھپ جائے عورت ہے وہ اپنا سطر چھپا لے کافی ہے نماز ہو جائے گی لیکن آگے اس کے بارے میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اس ایک کپڑے کو بھی ایسے ہی نہیں لپیٹ لیں گی جس سے کہ نماز کے درمیان میں سطر کے کھلنے کا خطرہ رہے اس واسطے آگے حتیث میں آ رہا ہے کہ حدثنا ابو بکر نبی صحیحبہ وامر الناقب و ظہیر بن حرب جمیانبن این کال ظہیر حدسنا سفیان انب جناز انیل عرا ج نبی عوریرا ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم <شَيُن> اب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے کے اندر اس طرح نماز نہ پڑے کہ اس کے کندھوں کے اوپر اس کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو اس, کے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ مطلب ایک چادر ہے صرف اب اس آدمی نے کیا کیا گٹنوں سے اوپر تو رک... گھٹنوں سے نیچے تو ہے رکھا اسے لیکن یہاں کے باندھ دیا تو اب یہاں کے اس کو باندھنے کے اندر خطرہ ہے کہ نیچے کو ڈھلک جائے نماز پڑھنے کے اندر کھل جائے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے زیادہ اچھا انتظام یہ ہے کہ اس کو یہاں باندھ لیا جائے تو کوئی جو بھی شکل اس طرح سے ہو تاکہ چادر نیچے نہ ڈھل کے اور سطر نہ کھلنے پائے نماز پڑھ رہے رکو میں جا رہے تھے سستے سے اٹھ رہے تھے وہ کھل نیچے چلا گیا تو اس سے سر کھل جائے گا تو اطمینان کر لینا چاہیے اس طرح کے سطر نہ کھلنے پائے تو یہ آپ نے اس کا ایک طریقہ بتایا اس کے لیے ایک اور قد خالف بین طرفی ادھر کا کپڑا ادھر ڈال دیجئے ادھر کا ادھر ڈال دیجئے بھی ایک طریقہ ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کا عمار ابھی ابھی قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ام سلم فی صوبن آپ ایک لمبی چادر ہی لپیٹ کر کے اپنے بدن کو آپ نماز پڑھ رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تو آپ نے ان کے کناروں کو مخالف میں ادھر کا پلہ ادھر ادھر کا پلہ ادھر تو اس طرح سے آپ نے چادر کو کر کے اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ اس طرح سے زیادہ اطمینان کی صورت ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ تو ہوا الفاظ کا فرق ہے اور یہ حدیثیں آ رہی ہیں لہذا میں آگے دوسرے بعد میں چلتا ہوں حدسن عبو کام الجہدری قالہ حدن قال حدثنا العامش دوسری صنعت و دو حدسن ابو بقروب نبی صحبہ ابو قریب کالا حدسن ابو ماوی ان الامش ان ابراہیم قال قلت قلط رسول اللہ ایو مسجد وضع وطافل الارض اول قال, قال المسد الحرام کُل ثم عئی قال المسد العقیٰ قلت تو کم بينهما قال کال اربا صنعتن و عی نما ادرکت فصلی فو مسجد وقت حدیث یہ بھی کامل